مو دھویا آپ کے بدن پر اون کا ایک جبا تھا اور اپنی آس... آ... کوہنوں کو اپنے ہاتھوں کو اس میں سے نہیں نکال سکتے تھے تنگی کی وجہ سے ہوگا تو یہاں تک کہ آپ نے جبے کے نیچے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ نکالے آپ نے اپنی کوہنیاں بازو دھوئے پھر اپنے سر کا مسا کیا تو کہتے ہیں کہ میں ذرا جھکا تھا کہ آپ کے خفین نکال دوں پیروں میں سے آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے پیروں کو پاک حالت میں ان میں داخل کیا تھا موزوں میں تو اس کے بعد آپ نے مسا فرمایا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب وضو کر کے پاک ہو کر کے اور پیروں کو بھی دھو کر پھر جو موزے پہنے جائیں گے اب اگر وضو کی ضرورت ہوئی تب اس صورت میں مسا ہے یہ نہیں کہ آدمی کا وضو نہ ہو اور موزے پہن لے اور پھر اس پر مسا کرے نہیں ہو سکتا پیروں کو پاک حالت میں جو ہے وہ موزوں کے اندر اگر داخل کیا جائے گا تب صورت میں وضو اگر ٹوٹی تو مسا کرنا درست ہوگا وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع, بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زرعي قال حدثنا هميد الطبيل قال حدثنا بك بكر ابن عبد الله المزني عن أورة بن المغيرة بن الشعب عن نبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فاتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهبه يحسر عن زراعه فضاق كم الجبه فأخلى جيده من تحت الجبه والقى الجبه على منكبيه وغسل زراعه ومسع بناصيته وعلى الأمامة وعلى قفه ثم ركب وركبته فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهاب يتأخر فأومأ إليه فلم صلی اللہ علیہ وسلم وکم تو فرقی سبقت نا مغیر ابن شعبۂ کی روایت ہے اور ان کے بیٹے اور وہی روایت کرتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے قافلے میں اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا تھا تو پھر آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اسی لیے پیچھے رہ گیا ہوں گے کہ آپ کو استنجا کرنا تھا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے چنانچہ میں لوٹا لے کر آیا آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے منہ کو دھویا پھر آپ اپنے بازو نکالنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ آستین تنگ تھیں اس لیے آپ نے جب کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالا اور جبہ جو ہے وہ آپ نے اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور اپنے بازو دھوئے پھر آپ نے اپنی پیشانی اور عمامہ جو پگڑی سر پہ تھی اس پر آپ نے مسا فرمایا اور خفین پہ بھی مساف فرمایا موزوں پر پھر آپ سوار ہو گئے اپنی سواری پر میں بھی سوار ہو گیا یہاں تک کہ ہم جو قافلہ آگے ہمارا تھا وہاں تک پہنچے وہ لوگ نماز میں نماز شروع کر چکے تھے الرحمن ابن آف ان کو نماز پڑھا رہے تھے ایک رکت ہو چکی تھی تو جب محسوس ہوا ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ ان کو وہ ہٹنا لگے رہے وہاں سے یعنی یہ کہ آپ تشریف لے آئیں تو آپ ہی نماز پڑھائیں اس لیے نماز کے دوران وہ انہوں نے یہ چاہا کہ وہ ہٹیں اپنی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے ان کو روک دیا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر جب آپ نے سلام پڑھ لیا سلام کر لیا امام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت ہم نے ادا کی جو ہم سے چھوٹ چکی تھی اس میں ایک مسئلہ تو وہ جو اب تک آ رہا ہے مسا الخین کا وہ آیا ہے دوسرا ہے جو سر پر آپ نے مسا فرمایا اس میں یہ ہے کہ پیشانی پر مسا کیا اور پگڑی پر مسا کیا یہ ایک یہاں اس سے ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا جو ہے وہ واجب ہے یا کچھ حصہ سر کا جو ہے مسا کرنا درست ہے تو مالکیہ کی تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسا واجب ہے شبافہ کہتے ہیں کہ صاحب تین بال ادنا درجہ ہے حنفیہ کہتے ہیں چوتھائی سر ہونا چاہیے جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسا کیا شبافے کے لیے یہ حدیث دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پیشانی پر مسا کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ کچھ حصے بال کے جو ہیں اس پر مسا ہو گیا اور اگر پورے سر کا مسا کرنا واجب ہوتا تو آپ پگڑی اتار کر پورے سر پر مسا کرتے تو یہ تو ہے شفافے کی دلیل اور حنفیہ کی جو ہے وہ بھی اسی سے لے سکتے ہیں کہ بھائی پیشانی کا مطلب کیا ہوا کہ اگلا حصہ جو ہے سر کا تو چوتھائی کے بقدر ہوگا اس میں چونکہ واضح نہیں ہے کتنا حصہ ہے تو باقی پگڑی پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا تو چوتھائی یا کچھ حصہ سر کا اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے رہ گیا یہ بات کہ آپ نے چونکہ امامے پر پگڑی پر بھی ہاتھ پھیرا ہے تو کیا صرف پگڑی پر اگر کوئی شخص ہاتھ پھیر لے اور سر کے بالوں پر ہاتھ نہ لگے مسے کا تو یہ مسا درست ہوگا اس پر سب کا اتفاق ہے سوائے امام احمد کے کہ امام احمد کے علاوہ باقیہ تین اما شافعی مالک اور حنفی ان تینوں اما کا یہ کہنا ہے کہ نہیں صرف پگڑی پر درست نہیں ہے امام احمد کیا رائے ہے کہ صرف پگڑی پر بھی اگر مسئلہ کر لیا تو درست ہو جائے گا اس لیے کہ اگر درست نہ ہوتا تو آپ پگڑی پر نہ کر دیں یہ ہے ان کی ذریعے جہاں تک ٹوپی کا مسئلہ ہے ٹوپی بھی اسی حکم میں ہے جو پگڑی کا حکم ہے ایک مسئلہ یہ ہوا اور تیسرا مسئلہ جو اس میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو وہاں نماز شروع ہو چکی تھی کیا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ پیچھے ہیں انتظار کر لیتے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کسی کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھنا گروت ہوگا انتظار کر لیں تو بھی کوئی حرض نہیں لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کب تشریف لائیں گے کتنا دیر لگ جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے ہی نماز پڑھ لیں اپنی جب نماز کا شروع ہو گیا انہوں نے نماز شروع کر دی لیکن اب تو ابن عوف کا ہٹنا یا ہٹنے کی کوشش کرنا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی امامت نہیں کر سکتا نبی جب موجود ہیں تو انہیں کو امامت کرنی ہے امامت بہت بڑی چیز ہے یہ ہے اس اس سے جو مسئلہ نکلا اسی واسطے فقحا جو ہیں وہ جو امامت کے حق جو ہے وہ کس کا ہے کس کو امام بنایا جائے تو اسی سے فکہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو عالم بالمسائل جو زیادہ جاننے والا ہو مسائل کا وہ اس کو حق ہے پھر جو بہترین قراد کرنے والا ہو وہ ہے پھر اگر اس میں بھی برابر ہوں سب کے سب لوگ تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آحسن اخلاقا کہ جس کے اخلاق ان سب لوگوں میں سب سے اچھے ہوں اس کو امام بنایا جائے اگر ایسا ہو کہ اخلاق بھی سب کے اچھے ہی ہیں پوری جو نماز پڑھنے والے ہیں تو پھر احسن ہوں سیاہ بن جس کے لباس اور کپڑے اچھے ہیں صاف ستھرے دوسروں سے ممتاز وہ حاصل یہ ہوا کہ پوری جماعت کے اندر امام سب سے زیادہ ممتاز ہونا چاہیے ہر لحاظ سے تو یہ ہے وہ وجہ اس لیے کہ نبی جو ہیں وہ ہر لحاظ سے پوری امت میں اور جتنے بھی لوگ موجود جہاں بھی موجود ہوں گے ان میں سب سے اعلی اور ارفا ہیں اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی امامت نہیں کر سکتا یہ تھا وہ مسئلہ جس کو وجہ سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہٹنے لگے تھے مگر آپ نے اس لیے روک دیا کیونکہ ایک رکت ہو چکی تھی ایک رکعت ہو گئی اب آپ کی تو اب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اپنے حساب سے پڑھیں گے چار رکعتیں تو پھر جن لوگوں کی ایک رکعت ہو گئی ان کے لیے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے آپ نے اشارہ سے منع فرما دیا اور یہ کہ عبد الرحمٰن ابن عفی نے نماز پوری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقیہ نماز پوری کر دی جہاں تک ایک دوسرا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بکر کو فرما کے تو تو سے دیکھا اور پھر آپ نے ارادہ فرمایا چلنے کا تو وہ دو کے سہارے سے آپ تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو وہ ہٹنے لگے آپ نے ان کو ہٹنے تو نہیں دیا لیکن یہ کہ آپ ان کے پاس برابر میں جا کر بیٹھ گئے امام کے برابر میں اور آپ نماز پڑھاتے رہے چونکہ آپ کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے جس میں آپ کو انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی تکبیرات جو تھیں وہ اس کو منتقل کرتے تھے جیسے مقبر ہوتے ہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہی تو پیچھے کوئی آدمی جو ہے بلند آواز سے اس کو اللہ اکبر دوہرا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اصل جو یوں کہیے کہ امام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق مقبر س... کے پوزیشن میں آگئے تھے تو یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا یہ ہے کہ عبد الرحمان ابن عوف کو تو آپ نے روک دیا کہ تم تو رہو ابو بکر صدیق ہٹ گئے یا یوں کہیے کہ آپ ان... انہوں ان... ان... ان... ان... ان نے امامت کو اختیار فرما لیا فرق وہی ہے کہ عبد الرحمٰن ابن عوف ایک رکعت پڑا چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی نماز شروع ہی کی تھی اس واسطے آپ جا کر اس میں مل گئے اور آپ نے امامت اختیار فرمائی یہ دونوں میں فرق ہے دوبارہ اس سے یہ مسئلہ ہوا کہ نبی ہی امامت کر سکتا ہے نبی کا کوئی امام نہیں ہو سکتا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی کسی امام بن کر نماز نہیں پڑھائی تھی بلکہ ہر ایک نے الگ الگ نماز آگے پڑھ لی تھی اس لیے کہ نبی ہیں اور نبی کا کون امام ہو سکتا چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی رکت چھوٹ جائے تو وہ آ کر نماز میں تو اسی حالت میں شامل ہوگا جس حالت میں امام ہے وہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صاحب پہلی رکت ہم پہلے پڑھ لیں پھر امام کے ساتھ جوڑ جائیں گے یہ نہیں ہوگا جس حالت میں امام کو پایا ہے اسی حالت میں اس کے ساتھ جوڑنا ہے یہ مسئلہ اس حدیث سے سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد جو اپنا چھٹی ہوئی رکتیں ہیں وہ بعد میں پوری کی جائیں گی اسی ترتیب یہی ہوگی کہ ایک لحاظ سے وہ پہلی رکعت مانی جائے گی جو چھوٹ گئی پہلی چھوٹ گئی تو پہلی اور دو پہلی دو چھوٹ گئی تو وہ دونوں پہلے مانی جائیں گی اور ایک لحاظ سے وہ بعد کی مانیں گے کیا مطلب مثلا اگر کسی شخص کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے چاہے وہ تین رکعت والی نماز ہو یا چار رکعت والی نماز ہو دو رکعت والی نماز کے اندر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی ایک رکعت چھوٹ گئی تو اس کو ایک رکت وہ پوری کرے گا لیکن اگر کسی کی تین رکتوں میں سے ایک رکت چھوٹ گئی ہے چار رکتوں والی نماز میں سے ایک رکت چھوٹ گئی تو جو میں نے کہا کہ ایک لحاظ سے وہ پہلی رکت ہے اور ایک لحاظ سے وہ بات کی ہے وہ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی قرآت تو کرنی ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے جیسے پہلی رکت میں پڑھی جاتی ہے تو ویسے ہی اس کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں اس کو سورج بھی پڑھنی ہوگی لیکن سجدے سے یہ سیدھا کھڑے نہیں ہوگا جیسے پہلی رکت میں کھڑے ہوا کرتے ہیں بلکہ اس کو بیٹھنا ہوگا کیونکہ یہ یہاں مانیں گے کہ اس, کے اس لحاظ سے اس کی یہ دوسری رکت ہے لہٰذا اس کو بیٹھنا ہے تہیار پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا تو ایک لحاظ سے یہ پہلی رکت ہے اور ایک لحاظ سے دراصل یہ دوسری رگت ہے کیونکہ اس کا قاعدہ اولا جو ہے وہ نہیں چھوٹنے پائے اسی طرح سے قرآ جو پہلی رکعت کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں چھوٹ نہیں پائے اس پر نظر ہے کے اس لیے ترکیب بتلائی ہے امیت بن گستا و محمد کالا حدسن محتمران عبداللہ عن ابن عن نبی ان نبی, ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسار خفین وہ مقدم عراسی والا می بکر ابن مغیر ابن شعبۂ کی روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسا فرمایا اور سر کے اگلے حصے پر یہاں ناسیہ کا لفظ نہیں ہے یہی میں نے کہا تھا کہ حنفیہ کی بھی دلیل بنتی ہے تو مقدم رأس رأس کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو یہاں ناسیہ تو صرف یہ حصہ ہے پیشانی جو پہلی حدیث میں آ چکا لیکن یہاں مقدم راس ہے اگلا حصہ سر کا ہوگا اس واسطے یہ انفیہ کے خلاف نہیں ہے حدیث نفیہ جب کہتے ہیں کہ چوتھائی سر معلوم ہوا کہ مقدم راس جو ہے وہ اگلا حصہ سر کا ایک چوتھائی کے برابر ہوگا اور آپ نے پگڑی پر بھی ساتھ میں مسا فرمایا وعدسنا عساق بن ابراهيم الحنزري قال أقبرنا عبدالرزاق قال أقبرنا الصوري عن أمر بن القيس الملائي عن الحكم بن عطيب عن القاسم بن المغيرة مخيمرة عن شري بن حاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسجي على القفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسألوا فإنه كانوا يسافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة أيام ولا ياريهن للمسافر ویومن ولی لطنگل مقیم کالا وقان سفیان اجاز آمرن اسنا علیہ <عَلَيْه> سرح ابن ہانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے مسا الخفین کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں موضوع پر مسح کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ابن ابی طالب کے پاس جاؤ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے پوچھو اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی عسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو ہم نے حضرت علی سے جا کر پوچھا تو حضرت علی اللہ عرمایا رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور تین راتیں جو ہیں مسافر کے لیے مسئلہ کی رکھی ہیں اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے رکھی ہے یہ حضرت علی نے فرمایا اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ مدت مسئلہ کی کیا ہے یعنی کب تک مسا کرتا رہے گا یا اور اس کے بعد کب نکالنا ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے زیادہ اس میں رعایت رکھی ہے تو تین دن اور تین رات تک مسافر موزے کو نکالے نہیں اسی پر مسا کرتا رہے تین دن تین رات پورے ہو جائیں تو پھر بے شک اس کو نکال کر کے اور پیر دھو کر وضو کر کے اور پیر دھو کر پھر اس کو پہننا ہوگا مقیم جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات چوبیس گھنٹے اس کی مدت ہوگی مسئلہ کی وضو کر کے موزے پہن لے اب مسا کرتا رہے چوبیس گھنٹے تک ہی اس طرح سے اس طرح رہے گا چوبیس گھنٹے پورے ہو جائیں مسئلہ کی مدت ختم پھر موزے نکال دے اور پھر وضو کر کے اور پیر دھو کر پھر پہنے پھر اسی طرح چوبیس گھنٹے تک چل سکتا ہے ایک مسئلہ تو یہ نکلا دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کسی شخص مسل کوئی بات دین کی شریعت کی پوچھی جائے اگر اس کو معلوم بھی ہو لیکن اس کے علم میں یہ بات ہے کہ فلانا آدمی دوسرا آدمی زیادہ باخبر ہے تو اس کو ادھری ریفر کر دینا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا حضرت عائشہ کو ایسا تھوڑی مسئلہ معلوم نہیں تھا لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ سفر کرتے رہے اس لیے یہ ہے کہ وہ زیادہ باخبر ہیں بترانے کو تو حضرت عائشہ بھی بترا دیتی لیکن جب ایک ایسا فرد موجود ہے جماعت میں کہ جو اس مسئلے سے زیادہ واقف ہے اسی طرف کیوں نہ ریفر کر دیا جائے تو یہ اس سے ادب بھی سامنے آیا کہ جو مسائل کا زیادہ جاننے والا ہو اور یا وہ مسئلے کا زیادہ باخبر ہو ادھر ریفر کیا جانا چاہیے آج صورت ہم لوگوں کی ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں پھر بھی مسئلہ بتا دیتے تو یہ بڑی احتیاطی کی بات ہے مسائل شریعت میں یہ احتیاطی سے سمجھ میں آئی اور ایک یہ بھی ہے کہ بھائی صحابہ میں کتنا ایک دوسرے کا لحاظ تھا آج جو ہیں بعض جو جماعتیں حضرت علی کے محبت میں حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں بتائیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اتنا خیال کر رہی ہیں اور حالت یہ ہے کہ صاحب ان سب کو کہیں منافق کہتے ہیں کہیں مکار کہتے ہیں کہیں جھوٹا کہتے ہیں نہ باللہ اللہ نے اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا جو پیشاب جہاں تھا اور دھویا نہیں یہ ہے مسئلہ یہ اور اسی طرح کے جو دوسری حدیثیں ہیں اس میں فکہ نے غور کیا کہ بھائی یہ پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے ناپاک ہے تو اس کو دھویا جانا چاہیے پاک کرنے کے لیے لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں یہ ہوا کہ پیشاب کیا دھویا نہیں دھویا گا مجھ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ ناپاک نہیں اسی لیے جباب کیا یہ ہے کہ چھوٹا لڑکا جو ہے یعنی ایک تو لڑکی اور ایک لڑکا تو لڑکا جو چھوٹا جو ابھی کھاتا نہیں ہے صرف دودھ پیتا ہے ماں کا دودھ پی رہا ہے ابھی آگ پر پکی ہوئی چیزیں اس کو نہیں کھلائی جا رہی ہیں ایسے لڑکے کا بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہے تو یہ انہوں نے اس سے نکالا ہاں لڑکی اس کا پرشاب عام پیشاب کی طرح سے ناپاک رہے گا یہ انہوں نے سدیش کے ظاہر سے مسئلہ نکالا اگر ناپاک ہوتا تو آپ ضرور دھوتے کہتے ہیں کہ نہیں پرشاب جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے پیشاب ناپاک ہے اور یہ کہ اس کو دھونا ہی ہوگا جب ناپاک ہے تو پھر حدیش کے مانا کیا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں پیشاب کرنے کا ذکر ہے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اس سے کہاں مسئلہ نکلا کہ کتنی مقدار میں تھا کتنی مقدار میں نہیں تھا کپڑے کے کتنے حصے کو لگا کتنے حصے کو نہیں لگا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی مقدار میں ہو کہ جتنی مقدار نجاست بدن کو یا کپڑے کو لگنا جو ہے وہ قابل معافی ہے قدر درہم باقی ہے کہ آپ نے جو پانی اس پر ڈالا ہوگا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بدبو یا جو بھی ہے وہ اثر نہ رہے تو اس, کے اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ پیشاب جو ہے پاک ہے پیشاب نہ پاکی یہ ہے فکہ نے ان حدیثوں میں غور کرنے سے یہ بات نکالی حد دسنا ظہیر حدیر ابی ان قالت رسول اتر صلی اللہ علیہ وسلم یردعو فبالا فی فدعا فدا بیما انفسب والی تو رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے بات ایک یہ الفاظ کا فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا یردو کے, معنی کیا؟ یردو کے معنی یہ ہیں کہ جس کو دودھ پلایا جاتا تھا ظاہر ہے کہ وہ کیا نام ہے کسی گروسری سٹور کا دودھ نہیں بلکہ یہ کہ ماں کا دودھ جس کو پلایا جا وہ اس نے پشاپ کر لیا آپ کی گود میں تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے ڈال دیا پانی اپنے کپڑے پر حدثنا محمد بن رمح ابن المہاجر قال اقبرن اللیس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن امی قیس بنت محسن انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابن لہا لم یا اکلی فوضعت فلم يزد ان نضح تو کی روایتیں تھی یہ ام قیس بنتے ہیں کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بچہ لے کر آئیں کہ جو کھانا نہیں کھاتا تھا تو انہوں نے آپ کی گود میں وہ بچہ دے دیا اس نے پیشاب کیا تو آپ نے اس سے زیادہ اور کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا کہ ذرا سا پانی چھڑک دیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پانی ڈالنا بھی نہیں بلکہ صرف چھڑکنے کی بات آئی ہے اچھا صاحب چھڑکنا اور پانی ڈالنے میں یہی فرق ہے کہ پانی مثلا اچھی طرح سے اس پر ڈال دیا جائے اور چھڑکنا ہاتھ سے تھرا یہ چھڑکنے سے بھی شوافے نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پا پیشاب پاک تھا چھڑکنا صرف ویسے ہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پاک کرنے کے واسطے نہیں ہے لیکن ہنفیہ اسی کہتے ہیں کہ چھڑکنا دراصل وہم کو دور کرنے کے واسطے ہے جیسے مثلا کوئی شخص استنجا کرے اور واش روم سے فارغ ہو استنجا کر لے تو اب پانی وغیرہ سے صفائی کر لی لیکن حدیث میں بھی آتا ہے یہ کہ اس کے بعد جب اپنے فارغ ہو جائے تو اپنے کپڑے پر سلوار ہے پاجامہ ہے جو بھی ہے لنگی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کے چنٹا اس طرح سے چھڑک دے کیوں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہم نہ رہے طبیعت کے اندر کہ کوئی قطرہ تو نہیں آ گیا کہیں میں ابھی پاک ہوا کہ نہیں ہوا یہ وہم جب تک رہے گا تو دماغ اسی میں کام کرتا رہے گا نہ اس کی وزو ٹھیک وزو کرنے کے بعد بھی اس کا وہم رہے گا نماز پڑھتا رہے گا وہم اس کو ستاتا رہے گا اس لیے وہم کو دور کرنے کا واسطے یہ علاج ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی یہ صورت ہو وحدثناہ یحیبن یحیابابو بکر ابن عبی شیبہ وعمر الناقد وزہیر ابن حرب جميعاً ان ابن عویینا عن الزہری بہاد الاسناد وقال فدعا بما ان فرشہو تو اس میں نظہہ کے جگہ رشہ بات وہی ہے کہ پانی چھڑک دینا جس کو کہتے ہیں وہ سورت ہوئی مرت قال اخبر ابن وحب کال اخبر ابن الصحبن اخبر قال اخبر عنی اوبید ابن عبداللہ ابن اتبا ابن مسعود ان ام قیس بنت محسن و من الم اول اللہ تی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويا اختو ابن کالا اخبر کالا عبید اللہ اخبرت قال البن ذاکہ بالفی رسول في فدا رسول اللہ ولم فنبیل وسرن وہی ہیں ام قیس بنت محسن جن کی حدیث اوپر آ گئی اس لحاظ سے ان کی حدیث جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی کہ یہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تو ایک یہ بتا رہی ہیں کہ بچے لیا جاتے تھے لیکن یہ جو ہیں ام قیس یہ تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنا ہی خود بچے لے کر آئی چنانچہ اس میں اس کی ان کا انٹروڈکشن اور تعارف بھی ہے ام قیس کا اور ان کی اس روایت کو اس تفصیل کے ساتھ لا رہے ہیں کہ امقیض بنت محسن جو ہیں یہ ان اولین مہاجرات میں تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والی جو خواتین سب سے پہلے مدینہ منورہ گئیں ان میں یہ تھیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے معلوں گا کہ بہت اونچے درجے کی صحابیات میں ہیں اور یہ بہن ہے اوکاشا ابن محسن یہ بڑے مشہور صحابی ہیں جو بنو اسد ابن خزائمہ کے قبیلے کے ایک صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچ اپنا بچہ لے کر آئے تو اپنے بچے کو لے کر جانا اب یہ بات بہت مستند ہو گئی جو اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ وہ کھانا کھائے عبید اللہ جو رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان قیس نے یہ خبر دی کہ وہ بچہ جو تھا اس نے آپ کے رسول اللہ میں گود میں پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگوایا اور پانی کو کپڑے پر چھڑکا لیکن آپ نے اس کو جس طرح دھویا کرتے ہیں اس طرح نہیں دھویا یہ تو ہوا پیشاب کا مسئلہ اگے دوسرا مسئلہ ہے وحدسنا يحيى بن يحيى يحیب قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي ماشر ان ابراهيم عن القم والاسود ان رجلا نزل بعائسه فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائسه انما كان يجزيك ان رايته ان تغسل مكانه فلم تره نضحت حوله لقد افرقه من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن فیوسلی فی القما اور اسود سے یہ ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے رضی اللہ کے یہاں مہمان ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ کے میکہ کے رشتہ داروں میں سے ہو اس لیے وہ آپ کے یہاں ٹھہرا صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنا کپ, کپڑا دھو رہا ہے خود بخود سمجھ میں آئی یعنی لفظ سے اس کے معنی یہ کہ رات کو اس کو بدخوابی ہو گئی اور کپڑا ناپاک ہوا تو وہ دھونے لگا صبح کو تو رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا تمہارے لیے یہ بات کافی تھی کہ اگر تم نے یہ دیکھا تھا کہ تم صرف اپنے بدن کے اتنے حصے کو دھو لو اور اگر نہیں دیکھا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ خالی اس کے ادرادر جو ہے وہ پانی سے دو تاکہ کسی طرح کا وہم نہ رہے اور اس اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم کپڑا دھونے بیٹھے ہو اس کے دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کپڑا ناپاک نہیں ہوا اس بدخابی کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں کھرس دیا کرتی تھی تو معلوم ہوا کہ وہ جو بدن کا پانی نکلتا ہے جس کو بدخوا بھی کہتے ہیں احتلام تو اس وہ کپڑے پر ہو تو کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے اس حدیث سے جو سمجھا ہے تو یہ مسئلہ بھی فقہاں میں زیر بحث آیا کہ کیا اس بدن کو یعنی کپڑے کو وہ لگ جانے سے جو احتلام کے پانی لگ جانے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بعض دوسرے فقہاں نے کہا یدھی صاحب بتارے کہ نہیں ہوتا لہذا اس کو محض جس کو مل کر کے وہ کر دینا جھٹک دینا وہ کافی ہے یہی فرق اسی کو کہتے ہیں فرق کے معنی ایک تو یہ ہے کہ جیسے انگلیوں سے کوئی چیز اس طرح سے ہٹا دی جائے صاف کر اور ایک یہ بھی ہے کہ جس کو رگڑ نہ کہتے ہیں یہ فرق اصل معنی یہی ہے کہ رگڑ کر صاف کر دیتے دھو جانے کی ضرورت نہیں تھی لہذا اس سے کیا سمجھ میں آیا ان سے ان فکان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے احتلام ہو جائے اور جو پانی بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں کہ کیوں ناپاک نہیں ماخڑا زمین سبھیلئی جو ہے وہ تو ناپاک ہے اس میں کیا بات ہوگی کہ یہ ناپاک نہیں ہے اب لوگوں نے بہت سی باتیں نکالیں کہ صاحب اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے لیکن وہ سب نکتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت ہے جس, جس کو بنیاد انہوں نے بنایا جہاں جا تک حنفیہ کا معاملہ ہے وہ بالکل سیدھے پیشاب کے معاملے انہوں نے صاف کہہ دیا ناپاک ہے اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ناپاک ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ حدیث جو ہے وہ ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے کہ ماں خرج میں جو لیں جس وہ جو ہے جو بھی بدن کے دونوں حصوں سے نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جب وزو ٹوٹ جاتا ہے تو ناپاک نکلی ناپاکی نکلی نکلی تو جب ناپاکی ہے تو ناپاکی کو دھویا جاتا ہے جس طرح اور ناپاکیوں کو دھویا جاتا ہے یہ اصل میں اصول ہیں اب جب ان کا چونکہ ان کی عادت ہی ہے نفیا کی کہ وہ حادیثوں میں اور قرآن شریف کی آیتوں میں غور کر کے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اصول کیا ہے شریعت نے جو ہم کو دیا ہے اب اور حدیثیں اگر مل رہی ہیں کہ بظاہر وہ ٹکرا رہی ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ مطابقت ہو جائے اور مگر اصول نہ ٹوٹنے پائے یہ اصل مسئلہ دوسرے اور فکا یہ کہتے ہیں کہ ابن نہیں جیسی حدیث آ رہی ہے ویسے کہ ویسے لیتے چلو ویسے کے ویسے لیتے چلو یہ اصل اختلاف کی بنیاد ہوتی ہے تو دوسرے فکہ نے تو یہ نکالا کہ یہ ناپاک نہیں ہے خالی اس کو رگڑ دینا جو ہے وہ کافی ہوگا محض نظافت کے واسطے اس لیے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نظافت اور ایک ہے تہارت طہارت جو ہے وہ نجاست کے مقابلے میں آتا ہے اور نظافت آتا ہے میل کو کے مقابلے میں تو ایک میلی چیز لگے گی بری لگے گی اس کے لیے نظافت کے طور پر اس کو رگڑنے کے لیے وحساد عائش رضی اللہ عنا کرتی تھی اب حنفی فقائے کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل میں وہ زمانہ چونکہ صحت اور تندرستی اور جفاقشی کا تھا ان کی غذائیں بھی ایسی تھیں کہ جو بدن میں جزو جز بن جاتی ہیں کھجوریں کھاتے ہیں پانی وہ جو ہے دودھ اونٹوں کا اور بکریوں کا پیتے ان کے جسم کے اندر جو صورت تھی آج اس کو قیاسی نہیں کیا جا سکتا اس وقت تو لوگ کھجور کھا لیا پانی پی لیا چوبیس گھنٹے کو چھٹی ہو گئی بول آج کون جئے گا تو اس وقت چونکہ بدن جس طرح غذا میں ہم قیاس نہیں کر سکتے اپنے اوپر اسی طرح سے ان کے اور سارے معاملات میں تو احتلام سے جو پانی ان کے بدن سے نکلتا تھا وہ اتنا بہنے والا نہیں ہوتا تھا بہت گاڑا اس سے یہ ہوا کہ اس کو اگر اس طرح سے صاف کر دیا جائے چٹکی مار کر کے تو وہ ہٹ جائے گا گندگی کا اثر نہ رہے گا کپڑے پر اور چونکہ یہ اصول ہے کہ اگر قدر درہم یا اس سے کم ہو تو وہ معافی ہے یہ صورت ہوتی ہوگی اس واسطے عائشہ ایسی کرتی ہوں گی یہ نفیہ نے اس حدیث میں تعویل کی ہے اور دوسروں نے اس کو ایسے کیسے لے کر, کر اور یہ سمجھا ہے کہ وہ پانی جو بدن سے نکلا وہ پاک ہے وحدثنا عمر ابن قالآ حد ابی انل عام اشان ابراہیم انیل اسود و حمام عائش منی قالت كنت تو افرق ہُوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم عائشہ سے اسود اور ہمام جو ہیں پہلے میں تھے القما اور اسود اس میں ہیں اسود اور ہمام یہ دونوں روایت کرتے ہیں عزت عائشہ سے منی کے بارے میں وہ پانی جو بدن سے نکلتا ہے احتلام میں تو عزت عائشہ کہتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو رگڑ کر کے صاف کر دیا کرتی تھی بغیر دھوئے کے وحدثنی محمد بن حاتم قال حدثنی ابن عویین عن منصورا ابراہیم عن امام عائشہ یہ تبہی حدیث براہ بی حدیثیم وحدثنی ابو بکر بن ابی شیب قال حدثنی محمد بن بشر عن امر بن مامون قال سالت سلیمان بن عصار عن اممانی یصیب صوب الرجل ایختلو ام یختل الصوب فقال اخبرت نی بے آ... اخبرت نی آشان رسول اللہ سلم کان یخنی سمجل فی اثر الغلی فی تو عمر ابن... یہ راوی جو ہیں محمد ابن بش عمر ابن محمود یہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان ابن احسار سے پوچھا سلیمان ابن احسار بہت مشہور تابعی ہیں بڑے زبردست محدث تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان ابن یسار سے منی کے بارے میں پوچھا کہ جو کسی آدمی کے کپڑے کو لگ جائے تو کیا وہ اس کو دھوئے یا اسی طرح سے وہ کپڑے کو دھوئے یا اپنے, اپنے بدن کو دھوئے تو سلیمان ابن یسار نے فرمایا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ علیہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے پھر آپ نماز کے لیے اسی کپڑے میں تشریف لے جاتے اور میں اس دھونے کے اثر کو اس کپڑے کے اندر دیکھتی تھی حدیث آ اب اس سے اسی کو ہنفیا نہیں لیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ پاک ہے تو آپ کبھی نہ دھوتے لیکن خود ہی حضرت اس بات کو کہہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ نہ پاک ہے تب دھو رہے ہیں اور وہ جو یہ ہے کہ اس کو کھرچ وہ ظاہر ہے کہ اس میں تعبیر ہو سکتی اس میں کیا تعبیر ہوگی آپ دھویا کرتے تو خود کہہ رہے ہیں تعبیر اس میں وہی ہو سکتی ہے کہ وہ رہی کہ اتنی رقیق اور بہتی بھی نہ ہوگی اور وقت قدرتی ہوگی اس کو اس طرح سے کھرچ کر کے صاف کر دیا یا رگڑ کر کے یہ اس میں تعبیر ہو سکتی ہے مگر اس میں تو کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی اس لیے دھونا ہی چاہیے آگے اور حدیث ابنس یعنی ابن رسول اللہ کانیہ وما ابن المبارک و ابد الواحد ففیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کو امام مسلم مختلف سنتوں سے مضمون لا کر کے بتا رہے ہیں کہ سے مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا اور بعض صنعتوں میں یہ ہے کہ عائشہ کہتی کہ میں دھویا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے کو تب تو بات بالکل صاف ہو گئی جب ان حدیثوں میں عائشہ وضات سے کہہ رہی ہیں کہ میں دھویا کرتی تھی اور وہاں یہ آیا کہ میں نے اس کو کلچ دیا تو معلوم واقعے کی نویت میں فرق ہے اگر واقع کی نویت ایک رہتی تو پھر معاملہ اس کے ساتھ مختلف نہ ہوتا کہ ایک جگہ کھلسنا ہے اور دوسرے جگہ جو ہے دھونا احمدی ابو قال حدثنا ابو الحب عن شبيب ابن غرقطة عن عبدالله ابن الشهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في صوبه فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعث فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت في قال قلت رأيت ما يرن نائم في منامه قالت هل في ما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني حکومن سوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بی سن <بزوفری> جو ہم وہ بتاتے چلا رہے تھے نفیہ تعویل کرتے ہیں اس حدیث نے اس کو خوب واضح کیا اس تعویل کو <coughs> <coughs> یہ کون شخص ہیں جو عائشہ کے یہاں مہمان ہوئے تھے جو پہلی حدیث میں آیا ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ ابن شہاب خولانی یہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کہ کہ یہاں مہمان ہوا تو رات کو یہ ہوا کہ میرے میں جو کپڑے میں پہنے ہوئے تھا اس میں احتلام ہو گیا تو میں اب جو ہے اس کو پانی سے اس کو میں دھونے لگا تو عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا اس نے جا کر عزت عائشہ کو یہ خبر دی کہ وہ اپنا کپڑا دھو رہے تو عزت عائشہ نے بھیجا اس باندی کو میرے پاس اور یہ پوچھوایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اپنے کپڑوں کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ اللہ ابن شہاب کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے وہ جیسا سونے والا سونے اپنے خواب میں جو کچھ دیکھا کرتا ہے ویسا میں نے دیکھا مطلب یہ کہ مجھے بدخوابی ہو گئی تو عائشہ نے پھر یہ آیا کہ کیا نے اپنے کپڑے میں کچھ لگا دیکھا ہے میں نے کہا کہ نہیں لگا تو نہیں دیکھا بس مجھے خواب یاد ہے تو کہ مجھے کوئی چیز نظر آئی جس کی وجہ سے مجھے احتلام ہو گیا کپڑے میں تو میں نے لگا ہوا کچھ نہیں دیکھا تو عائشہ نے فرمایا کہ اگر تو دیکھتا تو پھر ہی تو, دھوتا. جب تو دیکھا ہی نہیں تو, تو یہ دھونے کا مسئلہ کہیں کھڑا کر دیا نے اس کے بعد عائشہ کہتی کہ میں تو آج تک مجھے یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو جس کو حق کا یا حقوق اور فرق فر جو لفظ پہلے آ چکا فرق فرق میں نے کہا تھا رگڑنے کے معنی جیسے یہ کپڑا ہے اس کو یوں رگڑ دیجئے یہ تو فرق ہے اور حق کا یا کے معنی آتے ہیں جیسے یہ چیز ہے اس کو یوں چٹک دی جائے تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اپنے ناخون سے اس طرح سے یوں کورش دیا کرتی تھی لیا بیسن کا لفظ یہاں ہے جو وہ خشک ہوتی تھی تو اس وجہ سے اس کو صاف کر دیا تو بات وہ جو تعبیر اتائش آنفیہ کر رہے تھے جس کو میں نقل کر رہا تھا اس حدیث کی بنیاد پر اس نے مسئلہ کو آ کر صاف کر دیا تو اس لیے تمام روایتوں کو جبکہ واقعہ ایک ہی ہے روایت کے الفاظ مختلف ہے تو سب میں غور کرنا ہوگا ابو بکرو ابی شیبہ کال حد دسنا کال حد دسنا شاہو اور دوسری سنة وحدثنے محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا یحیب بن سعید عنی شام بن عروہ قال حدثت حدثتنی فاطمان اسماء قالت جاءت امرات الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب صوبها من دمی الحیضة كيف تصنع بی قال تحته ثم تق تقریب تقریب وسوه بالماء ثم تنضحه ثم تسلی فيه یہاں تو آیا تھا مسئلہ مادہ منویہ کا اور یہاں عورت کے جو بدن سے پیریڈ کا جو خون دم حیض جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت احشام ابن عروہ احشام ابن عروع جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہوتے ہیں تو احشام ابن عوروا کہتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ نے حضرت عصمہ رضی اللہ عا سے یہ حدیث بیان کی وہ کہتی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم عورتوں میں سے کسی عورت کے کپڑے کو اگر حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیسے کرے تو آپ نے وہی فرمایا کہ اس کو یہ ہے کہ اس کو رگڑ کر کے صاف کر دے اور اس کے بعد پانی اس پر چھڑک دے اور پھر وہ نماز پڑھ لے تو یہاں بھی وہی بحث ہوگی جو پچھلے مادہ منی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے تو چونکہ ناپاک کے اس کو دھونا ہی ہوگا اور اگر مقدار اتنی پھیلی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں چونکہ قابل معافی ہے اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اتنی مقدار میں اگر ہے کہ جو اتنی مقدار کپڑے کو بدن کو نجات لگ جائے تو معاف ہم حدثنا ابو بکر بن ابي صيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروہ دوسری سند وہ حدثنی محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروہ کالحد فاطمان اسماء قالت جاءت الى صلی اللہ علیہ تقرب پچھلے ہفتے دو مسئلے آئے تھے ایک مسئلہ تو تھا منی کا دوسرا تھا ہے اس کا اور میں نے کہا تھا کہ منی کے معاملے میں حدیثیں جو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے فکہ میں اختلاف ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ منی کس کو کہتے ہیں وہ پانی جو نکلتا ہے بدن سے مرد کے اور عورت کے جس سے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تخلیق ہوتی ہے اور یہ پانی مرد کی کمر سے اور عورت کی چھاتیوں سے جیسا کہ کتاب یہ پانی بدن سے نکل نہیں جاتا وہ شہبت اور خواہش جو ہے وہ کم نہیں ہوتی یہ تو ہے منی اور دوسری جو ہے ایک کہلاتی مزھی مزی جو ہے زال سے وہ اس کے نکلنا محسوس نہیں ہوتا نہ عورت کو نہ مرد کو اور اس کے نکل جانے سے جو جوش ہے اور شہوت ہے وہ کم نہیں ہوتا تو یہ مزی کہلاتی ہے جہاں تک مزی کا تعلق ہے یا اسی طرح سے عورت کی شرمگاہ کے اندر کی لطوبت کا تعلق ہے اس پہ تمام فقاہ کا اتفاق ہے کہ وہ نجیس ہے ناپاک ہے اس لیے اگر کپڑے کو لگ جائے بدن کو لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے مسئلہ ہے منی کا تو اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ اس کے پاک ہونے کے قائل ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں اس کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں امام احمد کے دو قول ہیں ایک قول میں وہ پاک کہتے ہیں دوسرے قول میں ناپاک کہتے ہیں مالکیا اور ہنسیا میں اختلاف اگر ہے تو صرف اتنا کہ اگر وہ ڈرائی ہو سخت ہو اور اس کو کورچا جا سکتا ہو اس طرح کپڑے سے کہ کپڑے پر پھر اس کا اثر باقی نہ رہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کپڑا پاک ہو جاتا ہے لیکن امام مالی کے نزدیک ہر صورت میں دھونا ضروری ہے ناپاکی کے دونوں قائل ہیں یہ تو ہوا اس کا اب یہ بات کے ساتھ مزید ہی ناپاک اور رتوبت جو ہے شرمگاہ کے اندر کی عورت وہ بھی ناپاک تو اب اس صورت میں منی کو پاک کہنا یہ بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے سمجھنا اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی جو راہ ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے لیکن خیر ہم جیسے لوگ کون ہیں جو فیصلہ کریں کہ امام شافی اور امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے بیچ میں لیکن میں نے کہا کہ عقل کو جو بات لگتی ہے وہ تو یہی ہے اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ حنفیہ کا اس سلسلے میں اصول یہی ہے کہ ماںخرت منصبی لائن فوج ان دونوں راستوں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ ناپاک ہی ہوگا تو اس لیے ان کے نزدیک تو ناپاک ہے اب یہ جو حدیثیں گزر چکی ہیں پچھلے ہفتے جس میں کہیں تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس کو کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے میں اس کو کھرس دیا کرتی تھی کہیں یہ ہے کہ میں نے اس کو دھویا ہے تو اس لیے ان حدیثوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں حنفیہ کے تو یہ دشواری ہے نہیں اس لیے کہ میں نے بتایا کہ امام بنیف کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ ڈرائی ہو اور سخت ہو تو اس کو کھرچنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے نہیں تو دھونا ہوگا کپڑے کو تو حدیث سے سب جمع ہو گئی امام مالک کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا کہ جس حدیث کے اندر کھرچنے کا لفظ ہے اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں جہاں تک شوافے کا تعلق ہے شوافے بھی اس میں تابیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خورچنا جو ہے یہ علامت ہے اس کی دلیل ہے اس کی کہ پاک ہے جہاں تک دھونے کا مسئلہ ہے وہ دھونا اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ عورت کی شرمگاہ گاہ کی رتوبت لگ گئی ہوگی کپڑے کو ساتھ میں اس لیے اس کو دھویا گیا ورنہ منی کے وجہ سے نہیں دھویا انہوں نے یہ تابیل کی ہے یہ تو ہوا مسئلہ ہے منی کا جہاں تک حیض کا تعلق ہے جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے اس میں بھی تمام فکہ کا اتفاق ہے کہ یہ ناپاک ہے اسی لیے جو حدیث میں نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی ہے پچھلے ہفتے میں وقت ختم ہو گیا تھا خالی ترجمہ جلدی سے کر دیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم عورتوں میں سے کسی کو اس کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے کرے آپ نے فرمایا کہ اس کو کورس دے یعنی صاف کرے جو خون اس پر لگا ہوا ہے اگر گاڑھا ہے پھر پانی کے ساتھ اس کو ملے اور دھو دے پھر اس کے بعد نماز پڑھے یہ ایک ہی حدیث امام مسلم لے کر آ رہے ہیں اور دوسری حدیث جو ہے بھی تو وہ صرف سند بتانے کے لیے ہے ورنہ مضمون کوئی اس سے مختلف نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک بھی کوئی اور دوسرے روایت ہے ہی نہیں اس سے مختلف تو جیسے میں نے کہا کہ اتفاق ہے کہ پیریڈ کا جو خون ہے حیض میں حیض وہ سب کے نزدیک ناپاک ہے دھونا ہی پڑے گا جب یہ پاک ہوگا ہاں البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں یعنی جو, جو پیریڈ کی حالت ہے اور خون جاری ہے اس حالت میں ہم بستری جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے قرآن شریف میں اس سے منع کیا گیا یسلون کن محیض کل ہوا اظن فاقزرنسا اصل محیث گندگی ہے اس لیے اس حالت میں ان سے الگ رہو تو اس لیے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن شریف کی اس آیت کی وجہ سے اس جب کہ خون جاری ہو پیریڈ کا اس میں اس سے ہم بستری اور صحبت نہیں ہو سکتی لیکن شاید آگے کچھ حدیث آگے آ رہی ہیں وہ حدیث ہیں تو س... میں وہیں بتاؤں گا آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں بک حصہ حدثنا ابو سعید و ابو قرئی محمد ابن العلا وساک بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال الآخرانی وقال الآخر آخرانی حدثنا دسنا حد قال حدثنا العامش قال العام کالا سمیت مجاہدن يهدس عن طاوس عن ابن عباس قال مر الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما, أما أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطر من بوله قال فدعا بعصيب برطب فشقه بإثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلا واحداً له ان يخفف عنهما ما لم مالم اس میں ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے اور وہ یہ کہ نافاقی جو ہے اس سے بہت احتیاط ہونی چاہیے اور ورنہ تو یہ کہ وہ اس میں بے احتیاطی کرتے رہنا سبب بن جاتا ہے عذاب کا اس سلسلے میں ایک حدیث لے کر آ رہے ہیں اور وہ حدیث ہے کہ تاوس ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو یوں کیوں فرماتے وہ تو ہر کافر کو عذاب ہوتا ہے لیکن یہاں دو قبروں کے عذاب ہو رہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ دونوں مسلمان تھے یہ خود بخود سمجھ میں آئے گا پھر آگے فرماتے ہیں کبیر یہ کسی بڑی بات کے ان میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے بڑی بات میں عذاب نہ دیے جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو یہ لوگ بڑا نہیں سمجھتے تھے اور ہلکی بات سمجھتے تھے یہ یوں کہا جائے گا کہ اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی بچ سکتے تھے لیکن یہ کہ نہیں بچے یہ ہے مایوا زبان احد ان میں سے ایک جو ہے وہ تو کرتا نمیمہ چغل خوری جس کو کہتے ہیں کسی کی برائی کسی سے کرنا نمیمہ اصل میں ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے وہ بات اس کے تعلق سے کہنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے اس کو کہتے ہیں نمیمہ اور اس سے شریعت نے منا کیا ہے اور غیبت بھی اسی کو کہتے ہیں قرآن شریف میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اَيُحِبْ وَأَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِي مَيْتًا فَقَرِحْتُمُوهُ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوگا ایک تو انسان کا گوش وہ بھی مرے ہوئے کا گوش وہ بھی پھر اپنا بھائی ہو تو سواری پیدا نہیں ہوتا کو کوئی آدمی اس کا تصور بھی کرے تو یہاں یہی بات کہی گئی ہے اور مردہ کا لفظ اس لیے کہا کہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے جس بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے تو تو عدم موجودگی میں جیسے کسی مرے ہوئے آدمی کے تعلق سے کچھ بھی کہی ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا وہ تو مر گیا تو ایسی عدم موجودگی میں غیبت میں بھی کسی کی کوئی بات غیبت کی کرتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس کا گوشت کھانے کے معنی یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے کہ جو بات اس کے لیے تکلیف دے ہے وہ پسند نہیں کرتا اپنے تعلق سے وہ بات سننا یا اپنے بارے میں وہ بات سننا وہ جب کہی جائے گی تو وہ اس کو تکلیف دے گی اس لیے اس کی برائی کو اس انداز سے بتلایا تاکہ اس کا برا ہونا خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے تو ایک تو ان میں سے جو تھا وہ چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا جو تھا وام آخر فقانہ یمشی بن نمیمہ کے معنی یہ ہے کہ ایک آدھ دفاع نہیں ہو گیا بلکہ کچھ اس کی اس عادت بنی ہوئی تھی یہ اکثر یہ کام کیا کرتا تھا وام الخر دوسرا آدمی جو ہے دوسری قبر والا وہ اس کی حال بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا بخاری کے اندر یستنزہو کا لفظ ہے یہاں لا یسترو لائے حاصل ایک ہی ہوگا لا لائےسترو کا معنی یہ ہے کہ اس سے بچتا نہیں لا لائےستنزیو کے معنی یہ ہے کہ اس سے پاکی نہیں حاصل کرتا ناپاکی رہتی ہے اس کے بدن کو یا کپڑوں کو مثلا پیشاب کر رہا ہے تو چیٹے آ گئے کپڑوں کو لگ گئے چیٹے یا بدن کو لگ گئے یا اسی طرح سے جس طرح سے استنجا پورے احتیاط سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا یہ ہوا تو آپ نے کیا کیا ایک کھجور کی ہری شاخ وہ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک کو اس ایک قبر کے پاس آپ نے گاڑ دیا اور دوسری کو دوسری قبر کے پاس گاڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ شاید ان جب تک کہ یہ دونوں خوشک نہیں ہو جاتی ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے یہ یہاں فرمایا گیا اچھا صاحب اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ دونوں کی قبر میں عذاب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے کہ برزخ میں یعنی جو اس دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو ایک عالم ہے جس کو عالم برزق کہا جاتا ہے اس میں عذاب ہوتا ہے جو عذاب کے مستحق ہیں اصل عذاب تو ہوگا قیامت ہی میں لیکن یہ اس کی مثال میں نے ہمیشہ ایس دی ہے کہ ایسا ہے جیسے کوئی مجرم اگر پکڑا جائے تو کورٹ کے فیصلے کے بعد اصل سزا شروع ہوتی لیکن اس کے فیصلے سے پہلے بھی تو پولیس جو ہے یا اس کے دیکھ بھال کرنے والے وہ کون سے اس کا عزت اور احترام کا معاملہ تھوڑی کریں گے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ ہوگا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا مثال کے طور پر اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں باندھ دینا اور اس کے ساتھ لے جا رہے ہیں بیچ میں باداروں کے یہ کیا کچھ کم تکلیف دہ ہے کسی انسان کے لیے اور ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرنا وغیرہ یہ بھی یہ جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ میرے ہاتھ میں تو بیڑیاں نہیں ڈال سکتے جب تک کہ کورٹ سے فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے جب تک کورٹ سے فیصلہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اس کو مجرم جب ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے یہی صورت ہے کہ عذاب برزق جو ہے وہ اس عالم میں جو عذاب مستحق عذاب ہیں ان کو وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات معلوم اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کھجور کی ایک شاخ لے کر کے اور وہاں گاڑا دونوں قبروں کے اوپر اور آپ نے فرمایا کہ اس سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ سوکھ نہیں جاتی تو اس کے معنی کیا ہے بعد نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ یہ ہری شاخ ہے اور ہر چیز جب تک زندہ ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑتی وہی منشین اللہ دیہ بے ہر چیز جو اللہ کے حمد کی تسبیح پڑتی ہے تو درختوں کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک وہ ہرے نہیں جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں تو لہذا یہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کیونکہ ان کے حمد اور تسبیح کی وجہ سے اس شاخ کے اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ عذاب اور رحمت دونوں جمع نہیں ہو سکتی یہ اسی لیے حضرت بریدہ ابن حسب اسلمی صحابی ہیں انہوں نے اس بات کی وصیت کی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر میں بھی اسی طرح دو ٹہنیاں رکھ دیے جائیں تاکہ جب تک کہ وہ نہیں سوکھتی جب تک کہ میرا میرے اوپر عذاب نہ ہو حالانکہ صحابی ہیں مگر ظاہر ہے ان حضرات کی دہشت اور وحشت جو ہے اس کا ایک حصہ بھی ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے تو یہ ایک رائے ہے لیکن دوسرے لوگوں نے زیادہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کو وہی سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ آپ ایسا کریں تو ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے گی یہ آپ کی خصوصیت ہے ہر ایک جگہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں اس لیے یہ جو بعض لوگوں نے اس سے یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب کسی قبر کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں کہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہاں پھولوں کا چڑھانا اور کہاں جو ہے یہ کھجور کی ایک شاخ جو ہے وہ وہاں گاڑ دی گئی تو اگر کوئی ایسا ہی ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ اس سے نکل سکتا ہے تو وہ یہ کہ قبر کے پاس کوئی پودا لگا دیا جائے مشرن خوبصورتی کے واسطے نہیں اگر صرف یہی اگر نیت ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن یہ کہ پھول چڑھانا یہ تو پھول تو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں زینت کے واسطے ہوتی ہیں وہ جگہ نہ زینت کی ہے نہ خوشی کی ہے اس کے اس حدیث سے تو یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں نکل سکتا حد سنی دوسرے حدیث میں صنعت سے یہی مضمون آ رہا اس میں امام بخاری نے جو لفظ کہا تھا لا تنظیو وہ مانا یہاں لیے گئے وہی لفظ یہاں لائے صاحب حدنا ابو بک ربن و ابھی شعیب وضوح ربن و حرب و اصح ابن ابراہیم قالق اخبر وقارانی حد دسنا جدیر ابراہیم عائش کانت عہدانہ ابن امرا ہا رسول اللہ فتح تضیرواروحا عشر اللہ, علیہ وسلم سم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی ہم میں سے جب کوئی کا مطلب یہ ہے کہ ازواج متحرات جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ عنہ جب کوئی حالت حیض میں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ وہ احتجاج کرے احتجاج کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے مثال کے طور پر جو بھی نچلے حصے پر بدن کے جو کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہو چاہے وہ چادر لپیٹنا ہو یا یہ کہ سلوار پہننی ہو جو بھی ہے اس کو احتجار کہتے ہیں بے اظہارن اظہار چادر کو کہتے ہیں تو چادر باندھ لے اور پھر آپ ان سے مباشرت کرتے تھے مباشرت کے معنی یہی ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم بستر ہونا نہیں صحبت وہ تو نہ وہ تو منع ہے قرآن شریف میں منع کیا گیا ہے لیکن ویسے آ, ساتھ ملنا ساتھ لیٹنا یہ سب درست ہے یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات اس لیے لائی گئی کہ یہود میں جو بات تھی وہ یہ کہ عورت کو اس حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا کوئی اس کا, اس, اس کا جھوٹا جو ہے وہ بھی نہ وہ خود پورا, پورا عورت ناپاک نہ ہاتھ لگانا نہ اس کے ساتھ کھانا بالکل ایک چھوت چھات کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ مقصد نہیں ہے ناپا جو ہے وہ اس کے جس حصے میں اسی حصے میں یہ کہ پورا بدن ناپاک ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ اس کا شوہر لیٹ بھی نہیں سکتا ایسی کوئی بات نہیں تو یہی اس حدیث سے بتایا گیا ہے حد ابو بکر ابن ابی صحیح قال حد علی ابن مسر عنی شعیبانی دوسری صنعت و حد علی بن حجر حضری وہ لفظ قال اخبرنا علی بن مسحر عساق ابن المصر کال حردسن ابو عیسا قن عبدالرحمان ابن السبدیشہ عیدا رسول اللہ, اللہ کما کان رسول اللہ, اللہ عائشہ کہتی کہ ہم میں سے جب کوئی بیویوں سے وہ حیض میں ہوتی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے تھے کہ وہ اظہار باندھے رکھے اور اس حالت میں جبکہ وہ حیض جاری ہے پھر آپ مباشرت فرماتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہشات کو اس طرح سے کنٹرول میں رکھتا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت پر اپنے خواہش پر قابو تھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر جو ہے وہ, وہ اس کو یہ اگر اطمینان ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قابو ہو کر کے اور وہ صحبت اور بستری کر بیٹھے تو جو حرام ہے بالکل اگر یہ اطمینان ہے تب تو مباثرت درست ہے اور اگر یہ اطمینان نہ ہو تو پھر وہ اس سے بچنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعائشہ یہ کہتی وہ تو اپنے اوپر بہت قابو رکھتے تھے حدثنا يحيى بن ابنیہ قال فران خالد بن عبداللہ صحیح عبد اللہ ابن شداد محمون کالا رسول اللہ صلیمر محمد رضی اللہ عنہا جو امرمن ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے چادر کے اوپر اس حالت میں کہ وہ حیض میں ہوتی تھیں تو اس لیے ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ پینا ان کے ساتھ لیٹنا سب درست ہے وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهاب عن مخرم ذو سيسند وحدثنا حارون بن سعيد الأيلي وعحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهاب قال أخبرني مخرم نبي عن قريب مولى ابن عباس قال سميت مامون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضجعوا معي وانا حائض وبيني, وبيني وبينه صوب ابن عباس کی روایت ہے جو ان کے آزاد کردہ غلام قریب اس کی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجا ان سے سنا یہ میمونہ ان کی خالہ بھی ہوتی ہیں ابن عباس کی اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار اور صحابیات لیکن چونکہ شریعت کے مسائل تھے اس لیے وہاں خالہ اور بھانجے بھی ایک دوسرے سے وہ مسائل بتاتے تھے اور حدیثیں بتاتے تھے اس لیے کہ اگر وہ اس میں یہ تکلف کرتے تو ہم تک یہ مسائل کیسے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں نے سنا میں رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ تھیں وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹا کرتے تھے بستر پر حالانکہ میں حیض میں ہوتی اور مگر میرے اور آپ کے درمیان میں کپڑا حائل رہتا تھا حدثنا محمد بن المسنة قال حدثنا معاذ بن حشام قال حدثني أبي يعني أحياء بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة أبن أبد الرحمن أن زينب بنتي بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مستجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت إذ حضت فانسللت فآخذت سياب حيضتي فقالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في فدانی خمیر فقارت وقانت ہیا و رسول اللہ صلی اللہ وسلم یخلان في ان الواحد من جناب تو اب تک کی روایتیں آئی ہیں عضت عائشہ حضرت ممونہ کی اور تم سلم رضی اللہ عنہ کی تو توضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان سے ان کی بیٹی روایت کرتی زینب بنت ام سلمہ وہ کہتی ہیں کہ ان سے ام سلمہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اس درمیان میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف یا رضائی یا کمبل جو تھا اس میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض شروع ہوا میں وہاں سے کھسک لی تو اور میں نے اپنے کپڑے جو تھے جس میں مجھے شروع ہوا تھا حیض تو میں نے وہ کپڑے بھی اپنے اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا میں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ لیٹے اسی لحاظ رضائی میں اور سلمہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کرتے تھے اس سے معلوم وہی بات ہوئی کہ اتنا ناپا کی نہیں ہوتی کہ چھوت چھات ہو جائے ناپاکی کے جتنا مطلب ہے وہ اتنے لیا جائے گا کہ اسے ہم بستری ہی نہیں ہو سکتی اور دوسرے یہ کہ جو ناپاک ہے تو لہٰذا جب تک کہ وہ ناپاکی رہے گی اس سے وہ صحبت نہیں ہو سکتی ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے صحبت کی اجازت کب ہوگی تین تو اس طرف گئے ہیں کہ حقایت ہر نقلف قرآن شریف میں ہے لہذا جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتی فارغ ہو کر کے اس پیڈیٹ سے جب تک اس کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ اور صحبت جائز نہیں امام ابو ونیفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ وہ اس کا خون رک جائے حیض ختم ہو جائے غسل کرے کہ نہ کرے غسل اگر نہیں بھی کیا تب بھی اس کے ساتھ جمعہ اور صحبت جائز ہے یہ امام ابو ونیفا کا فرمانا ہے ع کہتی نبی کریم وسلم جب اعتکاب فرماتے تھے ظاہر کا مسجد میں آپ کرتے تھے کیونکہ مردوں کا اعتقاف تو مسجدوں میں ہے اور عورتوں کا اعتقاف اپنے گھروں کے اندر ہے کہ ایک جگہ اپنی عبادت کے لیے وہ اگر تجویز کر لیں اور وہیں وہ اعتقاف کریں کہ وہاں ان کا احتکاف وہاں ہوگا سارے مسائل ان کے اعتقاف کے وہی رہیں گے جو مردوں کے مسجد کے اندر ہیں کہ اس احتکاب کی جگہ سے اٹھ کے نہ جائیں سوائے سخت ضرورت کے تو اسی طرح سے عورتیں بھی کریں گی تو جب آپ احتکاب کرتے تو اپنے سر مبارک کو میری طرف کر دیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ میری طرف کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ حجرہ مبارکہ میں حضرت عائشہ ہیں اور ہجر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا تو آپ مسجد میں ہیں احتکاف میں اور آپ نے اپنا سر جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر کر دیا یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بال ٹھیک کر دیا کرتی تھی کنگھی کرتی تھی اور اجیل ترجیح باروں کے اندر کنگے کرنے کو کہتے ہیں تو میں آپ کے بال سنوار دیتی تھی کنگے کر دیا کرتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ احتکاف کرنے والا اپنے بدن کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نکالے اس کی عمانیت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پورے کو نکال دے باہر مسجد سے وہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ سخت ضرورت نہ ہو اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ کانس البید اللہ لہاجت السان آپ گھر انسانی ضرورت کے مثال کے طور پر استنج کے لیے واش روم میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو مسجد سے نکلنا ہی پڑے گا تو اس ایسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت ہے تو جو قریب ترین جگہ ہو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہاں جائیں گے اب تو مسجدوں کے اندر چونکہ انتظام ہوتا ہے تو مسجد ایریا سے باہر جانے کی ضرورت نہیں اس وقت چونکہ انتظام نہیں تھا تو آپ گھر میں اپنے حجرہ میں تشریف لے جاتے اس ضرورت کے لیے ورنہ آپ مسجد ہی میرے تک اعتکاف میں بس آتی ہیں کہ میں جب گھر میں کسی ضرورت سے جاتی اور اس میں کوئی مریض ہو تو میں اس سے نہیں پوچھا کرتی تھی یعنی اس کی مزاج پرسی نہیں کرتی تھی سوائے اس حالت کے کہ میں گزرتی بھی ہوں اور رسول اللہ ص اللہ حالت میں کہ آپ مسجد میں ہوتے تو آپ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیا کرتے تھے تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی تھی اور آپ گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے مگر جو ضرورت ہوتی اس وجہ سے بحالت اعتکاف صرف ضرورت کے لیے گھر میں تشریف لاتے ابن رحم کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ موتقف اعتکاف میں ہوتے یعنی صحابہ بھی تو مسئلہ چل رہا ہے کہ اعتکاف میں اگر کوئی شخص ہو تو اپنے بدن کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نکال سکتا ہے پورے اپنے آپ کو مسجد سے باہر نہیں لے جانا چاہیے الا یہ کہ ایسی ضرورت کے لیے نکلنا ہو جو مسجد میں نہیں پوری ہو سکتی اور وہ ضرورت شدید ضرورت ہے جیسے واش روم وغیرہ جانا تو ورنہ ہاتھ یا سر نکالنے میں کوئی حرج نہیں مسجد سے باہر حضرت عائشہ کہتی کہ میں جب گھر میں جاتی یعنی یہ کہ یہ, مر... یہ اعتکاف میں ہوتی اور جو حصہ انہوں نے اپنا گھر میں اعتکاف کا مقرر کیا وہ ہو اس سے باہر جب نکلتی تو یہ نہیں ہے کہ آ... کہیں اور جا کے بیٹھ گئی حالانکہ گھر ایک ہی ہے ادھر بیٹھ گئی ادھر بیٹھ گئیں یہ نہیں جیسے مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا کر ادھر ادھر نہ بیٹھے یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو چلتے بھی اس کی مزاج پرسی کر لیں تو بات الگ ہے لیکن باقاعدہ جا کر بیٹھنا اس کے مزاج پرسی کرنا یا کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے یہ سب غلط ہے تو یہ جیسے یہ مسجد کا یہ حصہ ہے احتکاف کرنے والوں کو اسی میں رہنا چاہیے بلکہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ وہ جو اپنی ایک جگہ مقرر کر لی جائے کہ اس میں احتکاف کرنا ہے مسجد میں اتنے حصے میں رہیں تو ہاں کوئی ضرورت کے لیے اپنا ہاتھ یا پیر یا سر نکالنا ہوا اس میں حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے ہوئے اپنا سر مبارک اپنے حجرے کے دروازے میں کر دیا کرتے تھے تو عائشہ وہاں اپنے کمرے میں رہتے ہوئے پردے کے پیچھے سے آپ کے کنگھی کر دیا کرتی تھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہارون ابن سعید قال حدس ابن واحب قال فرنی امر ابن الحارث محمد بن عبد الرحمٰن ابنائشہ نبی المسد مجافر یہ غلط عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلیم مسجد میں جس وقت ٹھہرے ہوئے ہوتے اعتقاف کے لیے تو آپ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیا کرتے تھے اور میں اس سر کو دھو دیا کرتی تھی آپ کے اس حالت میں کہ میں حیض میں ہوتی تو پیڈیڈ کے زمانے میں بھی کسی کو ہاتھ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہود کی ہاں تو یہ صورت تھی کہ وہ جب حیض کی حالت ہو تو عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے چھوتے بھی نہیں اس کے برتن میں کھاتے بھی نہیں تھے تو یہ صورت نہیں ہے یہ حالت حیض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے سر ادھر کر دیا اور انہوں نے آپ کا سر مبارک دھو دیا اس میں کوئی حرج یہ سورج جائز تھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا آگے کی حدیث میں اور زیادہ وضاحت ہے کہ عناص عقارت قان رسول اللہ صلی اللہ عراس حجرتی فورت عنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا سر کر دیا کرتے تھے اور میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی تو میں آپ کے کر دیتی تھی حالکہ میں حالت حیز میں ہوتی وحدثنا یحیب بن یحیب وابو بکر بن ابو شیبہ وابو کریب قال یحیب اخبرنا وقال آخران حدثنا ابو معاویان العامش ثابت بن عبید ان القاسم بن محمد ان قالت قال ری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرہ من المسجد قالت فقلت انی حائدون فقل فقالا ان نہوں کی لسط فی ادھک کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ذرا مسجد میں سے مجھے ایک اوڑھنے کی جو کپڑا ہوتا ہے وہ اٹھا دو چاہے وہ چادر ہو کمبل ہو خمرہ اصل میں ایک اوڑھنے والی چیز کو کہتے ہیں عورتوں کے لیے جو روپٹہ ہوتا ہے اس کو بھی الخمرہ کہتے ہیں تو آپ نے وہ اوڑھنے والا جو کپڑا تھا اس کے لیے دائشہ سے فرمایا کہ یہ تم مسجد سے اٹھا دو تو دائشہ نے کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانے میں کوئی حرض نہیں ہے تو اپنے آپ کو جیسے احتکاب کرنے والا مسجد سے پورا باہر نہیں لا سکتا اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت اور جنابت میں مرد بھی پورا نہ جائے مسجد میں لیکن اگر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز لے لے تو کوئی حرض نہیں اس میں سب ابن حرب قالا حد دسنا وکیل ابن شرع نبی ان قالت شنت اشرب صلی اللہ علیہ وسلم فیضاو فیصب کہ پیا کرتی پانی ہے دودھ ہے اور اس حالت میں کہ میں حیض سے ہوتی پھر میں وہ برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ جس جگہ میں نے منہ لگا کے پیا وہی منہ لگا کے آپ بھی پی لیا کرتے تھے اسی طرح میں ہڈی جو ہے گوشت اس سے اپنے منہ سے توڑتی اور اس حالت میں کہ میں حیض میں ہوتی میں پھر وہ اڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی اس جگہ جہاں میں نے منہ سے نوچا ہے گوشت کو اس آپ اس جگہ ہی منہ رکھ کر کے آپ بھی اس کو گوشت کھاتے اس ہڈی کے اوپر سے تو معلوم ہوا کہ یہ حیض کی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کا جھوٹا بھی ناپاک ہے کسی کا ہاتھ اور پاؤں بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا <تصفح> حدثنا يحيى بن يحيى رسول حدیبن قالآ اخبار کے آپ لیٹ جاتے مطلب <القرآن> یہ کہ اللہ اللہ تیک لگا کے لیتے میری گود سے حالانکہ محض میں ہوتی اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہوتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہ ہوا کہ کیونکہ حیض والی کو قرآن پڑھنا منع ہے لیکن جس کا بدن حیض والی سے لگا ہوا ہو وہ قرآن پڑھے اگر پاک ہے تو کوئی حرض نہیں وحدسنا زہیر ابن حرب قال حدثنا عبد الرحمان ابن مہدی قال حدثنا حماد ابن سلمہ قال حدثنا ثابت عن انس ان انس انہود كانوا إذا, ك... إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك للمحيض قلوا أذن فاعتزروا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال یا رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ روایت ہے کہ یہود جب عورت کو ان میں ان میں کی کسی عورت کو حیض آتا تو نہ تو اس کے ساتھ مل کے کھایا کرتے تھے نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اس کا گھر بھی الگ کمرہ ہی الگ کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابہ نے آپ سے دریافت کیا اس بارے میں کہ ہم کیا کریں ہماری عورتوں کو جب یہ حیض آتا ہو تو ہمارا ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے تو قرآن پاک کی یہ آیت اللہ تعالی نے اتاری ویس النا قان الماہید قلو ازن فاتذر النسا اصل ماہید یا آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک ناپاکی ہے تو اس صورت میں عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں الگ رہنے کے کا مطلب یہ کیا تھا کہ صرف ان سے وہ مرد اور بیوی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے صحبت اور ہم بستری کا وہ نہ کیا جائے باقی کوئی رد نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر چیز کر سکتے ہو ان کے ساتھ سوائے نکاح سوائے نکاح سے مراد یہاں وہ ہم بستری اور صحبت ہے وہ نہیں کرو یہ بات جب یہود کو پہنچی تو یہود نے یوں کہا کہ یہ شخص جو ہے یعنی مراد نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو ہے یہ ہماری باتوں میں سے کسی بات کو چھوڑتا ہی نہیں خلافی اس کی نکال کے لاتا مطلب یہ ہمارے یہاں جو بھی مسئلے ہیں اس کے خلاف ایک مسئلہ نکال کے رہتا ہے یہ, شخص. یہ انہوں نے کہا اسد اور عبادت ابن یہ صحابی ہیں انہوں نے عرض کیا یار یہود ایسا ایسا کہتے ہیں تو ہم تو عورتوں سے جمع نہ کریں گے مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے نہیں تو یہ بات جو ہوئی جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ شاید اب ان کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا ہے یہ لوگ نکل کے گئے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہدیہ دودھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تدویر کی انہوں نے کہ پتہ چلانے کے لیے کہ آپ واقعی غصے میں آگے کیا تو اس لیے انہوں نے ہدیہ بھیجا دودھ کا فوراً کی فوراً کی کیونکہ صحابی رابی جو ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب فورن ہی ہدیہ جائے گا تو جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو ضرور آپ دودھ پلائیں گے اس لیے کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جو بھی وہاں ہوتے اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی تو ان کی توازن اس سے کرتی ہے اور اگر نہیں ہے اور اسی وقت آ گیا کوئی چیز تو اس سے کرتے تو اس لیے انہوں نے دودھ بھیجا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے چنانچہ جیسے ہی دودھ پہنچا تو آپ نے ان لوگوں کو بلوا لیا جو ابھی اٹھ کے گئے تھے اسید ابن ابا ابن بشر یہ اٹھ کے گئے تھے ان کو بلا لیا اور آپ نے ان کو دودھ پلایا تو اس بات سے سمجھ لیا گیا کہ آپ ان پر غصے نہیں ہوئے لیکن بہرحال اتنا ضرور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلنا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو پسند نہیں آئی بات ہی کہ جب اسلام نے ایک جس, جس چیز کی اجازت دی ہے وہ اپنے وہ اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھانا اور یہ فیصلہ کرنا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آپ کے چہرے مبارک کراں بدلت مگر یہ کہ وہ اتنا غصہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اختیاری چیز ہے اگر نہیں کرتا نہیں کرتا حدثنا ابو بكر بن ابي صيب قال حدثنا وكيع وابو معاويه ابو حسان عن العامش عن منذر بن يايا ريالا ويكنى ابا يالا عن ابن الحنفيه عن علي قال كنت رجلا مزا فكنت استحى ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكاني ابنته فامرته المقداد ابن اسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ شریعت کے مسائل میں ویسے تو شرم بہت اچھی چیز ہے الحیا و ہوگا تو ایمان حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن حیا کا بھی ایک محل ہے اگر شرعی مسائل کے اندر حیا کی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تو پھر محروم رہ جائیں گے تو علم سے محروم ہوں گے اور جب علم سے محروم ہوں گے تو عمل غلط ہوگا اس واسطے مسائل میں حیا نہیں ہے اب یہاں جو مسئلہ ہے دیکھ لیجیے کہ حالانکہ وہ ایک لحاظ سے شرم کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ بیٹا اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے اس لیے کہ محمد الحنفیہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں تو وہ یہ روایت کر رہے ہیں میں نے پچھلے ہفتے ایک اور بات بھی بترائی تھی کہ ایک تو کہلاتا ہے منی اور ایک ہوتی ہے مزی منی جو ہے وہ اس کے لیے تو قرآن شریف نے کہا کہ من بین سل بھی بتتا ایک تو مما اندافق یخلوج ممبئی نسول بے بطرائب تو یہ منی جو ہے یہ نکلتی ہے کود کر جمپ کر کے اور بینسول بطرائب چھاتی اور کمر کے بیچ سے نکل کے آتی اور اس کے نکلنے کے بعد انسان میں جو شہوت اور خواہش ہے وہ کم ہو جاتی لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک پانی آہستہ سے نکلتا ہے وہ اس سے اور شہوت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں اس کو کہتے ہیں مزی اس کے نکلنے کا احساس ہوتا بھی نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص جس کو زیادہ مزید نکلتی تھی تو مجھے حیہ آتی تھی کہ نب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں میں کچھ سوال کروں کیونکہ آپ کی بیٹی جو تھی وہ میرے نکاح میں تھیں یعنی حضرت فاطمہ اس وجہ سے مجھے ذرا شرم آتی تھی پوچھتے ہوئے تو میں نے مقداد ابن اسود سے کہا کہ وہ پوچھیں جا کر چنانچہ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اپنے پیشاب کی جگہ کو دھو لیں اور وضو کر لیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا غسل تو منی کے نکلنے سے واجب ہوتا اس سے وہ صرف بدن کا وہ حصہ یا اگر کپڑے کو لگ جائے وہ ناپاک ہوگا اس کو دھو لیں وزو کر لیں اتنا کافی ہے یہ اس سے مسئلہ نکل کر آیا دوسری حدیث میں بھی بالکل یہی مضمون ہے وہ رس ہارون ابن السعد العلی وحمد عیسی ابن عیسیٰ کالا حرس ابن واب کالا ابن بقیر ابیسلیمان ابن ابن عباس علی ابن ابی طالب ارسل ابن السود الا رسول فسع المزی یخروج المر السان کی فیف العبیح فقال رسول اللہ صلاحم طبا و یہ پہلی روایت تو تھی محمد بن الحنسیہ جو بیٹے ہیں حضرت علی کے اور دوسری بھی انہی کی تھی یہ تیسری روایت ابن عباس کی ہے ابن عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ہم نے مقدار ابن عصبت کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے آپ سے مزی کے بارے میں دریافت کیا کہ جو انسان کے بدن سے نکلے تو وہ کہ پھر اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لیں اور اپنی شرم کو دھو لیں حدوکر ابن, ابن, ابن, ابن عباس رضی اللہ عنہ, عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ اٹھتے اور اپنی ضرورت پوری کرتے جیسے واش روم وغیرہ جانا ہے چھوٹا استنجا ہو بڑا ہو اس سے فارغ ہوتے پھر آپ اپنا منہ دھو لیتے اپنے ہاتھوں کو دھوتے پھر سو جاتے یہ ضروری نہیں ہے یہ مستحب ہے کہ اگر درمیان میں سونے کے اٹھے, اٹھے اور واش روم جانا ہو تو اس صورت میں یہاں اگر فضا حاجت سے مراد یہ ہے کہ واش روم جانا اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی گویا شوہر اپنی بیوی بی سے وہ تعلق قائم کرے ہم بستری کا تو اس کے بعد ہٹے تو پھر اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے پھر سو جائیں اس سے کیا ہوگا کہ بدن میں تازگی رہے گی اور سونا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور اگر غسل کرنے کی صورت ہو تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ پاک سوئے حدثنا يحيى بن يحيى التميمي التميمي ومحمد رمح قالا حد دوسری بن روم قال اخبرنا ليس दूसरी सनद حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليسان بن شهاب عن مسلمه بن عبد الرحمن عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراذ ان ينام وهو جنوب توضؤ وضوءه للصلاه قبل ان ينام دور ہو جاتی و حد ثنا ابو بکر بن حدثنا ابن عن عن عن عن سعید عن حد ثنا ابن اولیا وکی وغندر ان شعبہ حقم ان ابراہیم انلسط ان عائشہ قارت قان السلان جنوب عائشہ کہتی کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ کا ارادہ ہوتا کہ کچھ کھائیں یا سوئیں تو آپ وضو فرما لیا کرتے تھے وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبايد الله دوسري سند وحدثنا أبو بكر بن أبي شعبا وابن نمير واللفز لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو سامة قالا حدثنا عبايد الله أن نعف عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله ايرقضوا أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی ان کے والد نے عرض رس کیا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے اس حالت میں کہ وہ ابھی ناپاک ہے یعنی مطلب یہ کہ وصول کرنا فوراً ضروری ہے یا اس حالت جنابت میں بھی وہ سو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں جب وہ وضو کر لے تو یہ وضو کرنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب کے درجے میں ہے حد محمد ابن الراف قال حداقی اخبر عمر استفتر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتو پوچھا اور کہا کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے اس حالت میں کہ وہ جنوبی ہے آپ نے فرمایا ہاں چاہیے کہ وہ وزو کر لے پھر وہ سو جائے یہاں تک کہ جب وہ چاہے وہ غسل کر لے یعنی صبح اٹھ کر نماز سے پہلے وہ غسل کر لے اس وقت تک کوئی حلج نہیں ہے کہ اگر وہ سو جائے تو حالت جنابت عمر رضی اللہ عنہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علام سے ذکر کیا کہ ان کو رات میں کبھی جنابت ہوتی ہے تو کیا کریں رسول اللہ صلیم نے فرما وضو کر لو اور اپنے پیشاب کی جگہ کو دھو لو اور پھر وسواس ہو جاؤ صفائی رہنی چاہیے رسول اللہ, اللہ حدیث قرت کلکان اختصل فنہ رب طباف نامہ کل تو الحمد للہ عبد اللہ نبی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ وطر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں پڑھا کرتے تھے تحجد کے بعد تو اس لیے انہوں نے پوچھا آپ آخر سو کر اٹھتے تھے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں پاک بھی ہوں ناپاک بھی ہوں تو پھر کیا ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ آپ جنابت میں کیا کیا کرتے تھے وطر کے سلسلے میں کیا غسل فرماتے تھے سونے سے پہلے یا آپ سو جاتے تھے غسل کرنے سے پہلے کیا ہوتا تھا تو عائشہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کر لیا کرتے تھے کہ اکثر تو آپ غسل کرتے پھر سو جاتے اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ وزو کرتے پھر سو جاتے تو راوی عبداللہ ابھی قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس جس نے ان سارے کاموں میں بڑی گنجائش رکھی ہے ورنہ اگر صرف یہ ہوتا کہ فوری طور پر غسل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا رات کے سونے کا وقت ہے پانی لینے جاؤ یہ ایک سردی کا موسم ہے تو اس میں وقت لگے گا تو آدمی کی نیند خراب ہوگی اس لیے گنجائش رکھی ہے تو اس پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی وحدثن الحسن حسن ابن احمد ابن بن الحرانی قال حدثنا مسکین یعنی ابن بک الحزا عن شعب عن حشام زید عن ان شعبہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على نسائی بغسل حشام ابن زید ان سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عتم عورتوں کی طرف تشریف لے جاتے ایک ہی غسل سے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بیوی سے یا کسی کی دو بیویاں ہوں تو درمیان میں غسل نہ کرتے ہوئے بھی ایک کے بعد ایک مرتبہ صحبت ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں وحدس ابن حرب کال حدسنا ام عمر ابنسن قال حدثنا, ابن حدثنا اکرما ابن عمار قال قال اسحاق ابن و ابی طلح حدسنی انس ابن مالک قال جات ام سلیم وح جدہ اسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عند يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى, ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فتحت النساء تربت يمينك قولها تربت يمينك خير فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك یہ ام سلیم انصبن مالک کہتے ہیں کہ ام کہتے ہیں کہ سلیم جو حضرت اسحاق ابن نبی طلحہ جو ان کی دادی ہوتی ہیں جو راوی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں دراصل ام سلیم جو ہیں یہ انصبن مالک ان کے پاس رہتے تھے تو یہ راوی ہیں ام سلیم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا سوال کیا انہوں نے عورت عائشہ وہی موجود تھی سوال یہ کیا رسول اللہ عورت اپنی نیند میں وہ, جو وہ کچھ دیکھے جو مرد بھی اپنی نیند میں دیکھ لیتا ہے پھر عورت اپنے بدن پر وہ اس طرح کی صورت دیکھے جیسے مرد دیکھا تھا یعنی کیا مطلب کہ اس کو بھی احتلام ہو جائے جیسے مرد کو ہوتا ہے تو یہ بات انہوں نے پوچھی تو کیا کرے عورت عائشہ چونکہ وہاں موجود تھیں انہوں نے کہا اے ام میں سلیم تو نے تو عورتوں کو رسوائی کر دیا یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ تو ایسی بات پوچھ رہی ہے تریبت یمینک یہ اصل میں اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کو مٹی لگے اب یہاں آگے یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا یہ برائی کے لئے نہیں تھا کہ دراصل یہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا تریبت یمینک یہ عرب محاورے میں کبھی تو غلط موقع کے لیے استعمال کسی کو لان تان کرنا ہو اس وقت جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کم بخت مثال کے طور پر تو یہ لفظ جو ہے غصے میں بھی کہا جا سکتا ہے کسی کی برائی کرنے کے لیے برا کہنے کے واسطے اور کبھی یہ لفظ اچھائی کے لیے بھی یعنی مطلب پیار میں کسی کو کہہ دیا کرتے ہیں تو اسی یہاں کو لا تریبت امینوں کا خیرون یہ راوی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی برائی کے طور پر نہیں کہا تھا یہ رفتری امین یمینک تیرے ہاتھ کو مٹی لگے بلکہ ایک طرح سے شرم کی وجہ سے اور پیار میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا بل انتی فطریبت یمینک تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے مطلب یہ ہے کہ تو غلط کر رہی وہ اس نے پوچھا ہے مسئلہ ٹھیک پوچھا اس نے مسئلہ پوچھنا چاہیے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو وسول کرنا چاہیے اے ام سلیم جب وہ ایسا عورت ایسا دیکھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فالتغت السل فقالت أم سلمة واستحييت من, ذلك واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة, وماء المرأة رقيق أصفر بیان سلیم نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ جو اپنے خواب میں وہ بات دیکھے جو کوئی مرد دیکھتا ہے یعنی اس کو کی صورت ہو تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عورت کو بھی ایسا خواب یا احتلام ہو وہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے حیاء آئی اور میں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ مشابہت کیسے ہوتی یعنی بچہ جو ہے اس میں جو اس کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے تو ماں کا اثر کیسے آتا ہے اگر تو آپ نے فرمایا کہ مرد کا جو پانی ہے وہ گاڑھا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا جو ہے وہ برقیق یعنی پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے ان میں سے جو بھی غالب آ جائے تو اسی کی طرف سے مشابہت اور شکل میں ناک نقشے میں اسی کا اثر آتا ہے آگے جو حدیث آ رہی ہے نصیب نے مالکی کی ہے اور اس میں ام سلیم کا ذکر نہیں ہے بس یہ ہے کہ سالت عمرات الرسول اللہفی ہمارے رج منامی فقال اذا ہمارے قن مین رجول فق فل تختصیل تفصیل نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو عورت بھی خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اپنے خواب میں تو جب ایسا ہو تو آپ نے فرمایا کہ عورت بھی کرے فحال على من اذا احتلمت فقار رسول اللہ صلی اللہ فقارت کی ان کی روایت ہے کہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے یارسول اللہ, اللہ اللہ حق حیا فرماتے یعنی اللہ کے نزدیک حق کے معاملے میں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں یہ مطلب ہوا تو کیا عورت جو ہے اس کو بھی غسل کرنا ہوگا جب احترام اس کو آپ نے فرمایا ہاں جب عورت دیکھے تو سلمان یارس کے یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ مٹی میں ملے پھر اس کے بچے میں مشابہت کیسے آ جاتی ہے مضمون ایک ہے الفاظ کی کمی اور زیادتی ہو رہی حد حدثنا ابراہیم ابن موسی الرازی وسحل ابن عثمان و ابو قرعب الفظ العبی قرعب قال سحل حدثنا وقال آخران اخبرنا ابن, ابن ابی زائدان ابی المصحب ابن شعیبہ مصافع ابن عبد عن عنی بن زبیر عن عائشہ أن إمرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تختصر المرأة إذا احتلمت وعبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة طربت يداك وأولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وليكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ما الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه تو عرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا عورت غسل کرے گی جب اس کو احتلام ہو اور وہ پانی کا اثر دیکھے آپ نے فرمائے ہاں تو عزت عائشہ نے ان سے کہا تیرے ہاتھ مٹی میں ملیں اور کٹیں کیا تو عضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بات انہوں نے شرم میں جو کہی تھی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو مشابہت جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے تو ہوتی ہے کہ جب عورت کا پانی جو ہے وہ غالب آ جائے مرد کے پانی پر تو بچے میں اس کے مامو کی مشابہت آتی ہے اور جب مرد کا پانی غالب آ جائے عورت کے پانی پر تو پھر چچاؤں کی مشابہت آتی ہے مطلب ددیال اور ننیال خراد ہے حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو طوبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا ماوية يعني ابن السلام عن زيد يعني أخاه أنه سميع باسلام قال حدثني ابو اسماء الرحبي أن سوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاذا يسرع منها فقال لما تدفعوني فقلتو ألا تقول يا رسول الله فقال اليهود إنما ندعوه بإسمه الذي سمعو به أهله فقال رسول الله صلى سلم إن اسمه محمد الذي سمعني به أهلي فقال اليهود جئت أسألك فقال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعوك شيء إن حدستك قال أسمع بوزني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعود ماه فقال صلح فقال اليهودي أين يكون الناس لهم تبدل الأرض قيل الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غداؤهم على أسرها قال ينهر لهم صار الجنة الذي كان يأكل من طلافها قال فما شرابوا ما قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال سذقت قال وجيت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال, ينفع قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جيت أسألك عن الولد قال ماء الرجول أبيض وماء المرة أسفره فإذا استمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فسهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني, لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به معاویہ ابن سلام اپنے بھائی زید ابن السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو سلام سے یہ سنا کہ یہ صوبان مولان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ صوبان ان کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا تو یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا محمد تو میں نے اس کو دھکا دیا ایسا کہ وہ گرنے کے قریب ہو گیا ایسا, ایسا زور سے دھکا دیا گرنے لگا اس نے کہا کہ مجھے کیوں تم نے دھکا دیا میں نے کہا کہ تم یہ رسول اللہ کیوں نہیں کہتے یعنی مطلب یہ کہ محمد تم نے کہا ہے ادب کے خلاف ہے تو تم نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا تو یہود، یہودی نے کہا کہ ہم تو ان کو پکار رہے ہیں اس نام سے جس جو نام ان, ان کے گھر والوں نے رکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور یہی وہ نام ہے جو میرا گھر والوں نے رکھا تھا تو یہودی نے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے بتراؤں گا تو کیا تجھے فائدہ پہنچے گا اس سے اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سنوں گا تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس سے آپ نے ایک زمین پر جیسے وہ ٹھوکا کرتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ جیسے آدمی کو سوچتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے نا تو ایک لکڑی ہاتھ میں ہو تو اس سے اس طرح سے زمین پر نشان سے ڈالتے ہیں تو اس طرح آپ نے کیا اور آپ نے فرمایا پوچھو تو یہودی نے کہا کہ جس روز کے یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن قرآن شریف نے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے تو اس نے کہا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب اس وقت یہ زمین اور آسمان بدل جائیں گے یعنی کس جگہ کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سراد کے قریب اندھیریوں میں کھڑے ہوں گے تو وہاں اندھیرا ہوگا اور یہی وہ وقت ہے پل سراد کے قریب جب اندھیرا ہو جائے گا اور ہاتھ کو آدمی سجائے دے گا اور حکم ہوگا کہ آگے بڑھو اس پل کے اوپر سے گزرو اب نظر تو آئے گا نہیں تو گزریں گا کیسے تو مومنین کو اسی وقت ایک نور دیا جائے گا جس کا ذکر سورہ الحدید میں اور سورہ اب میں ہے تو ان کو ایک نور دیا جائے گا اس نور کے ساتھ وہ چل کے پار ہوں گے اپنے پل سے جس کو پل سرات کہتے ہیں اور کفار اور جو ہیں وہ ان کو نور نہیں ملے گا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ چلنا چاہیں گے اور جاننا میں گر جائیں گے تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیریوں میں ہوں گے پل کے پاس برج کے پاس اس کے بعد اس نے کہا کہ سب سے پہلے کن لوگوں کو اجازت ملے گی یعنی اس برج کو پار کرنے کی آگے بڑھنے کی تو آپ نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف ان میں جو غریب غربات ہے ان کو سب سے پہلے اجازت ملے گی کل سراخت سے گزرنے کی تو یہودی نے کہا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے داخل ہونے والے ان کا ناشتہ کیسے کرایا جائے گا تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کے جو کنارے ہیں وہ وہ دیے جائیں گے تو کیا تو حال ہوگا مچھلی کا اور کیسے ہوں گے اس کے جگر اور اس کے کنارے کیونکہ وہی وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں تو ان سے وہ ناشتے میں دیا جائے گا اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر دوپہر کا کھانا جس کو انگلش میں لنچ کہتے ہیں وہ اس کے بعد ناشتے کے بعد وہ کس اس کا کرایا جائے گا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ جنت کے ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں جو چرا کرتا ہے چرا کر چڑھتا ہے یا اس کو غذا غذا بھی اس کی جنت سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کتنا نور نہ ہوگا وہ بیل ذبح کیا جائے گا اور وہ ان کے کھانے کے لیے پلائے جائے گا اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کھانے کے بعد ان کا پینا کس چیز کا ہوگا کیا چیز پینے کو ملے گی آپ نے فرمایا کہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے وہ اس کا پانی ان کو پلایا جائے گا تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک اور سوال کرنے کے لیے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں زمین والوں میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے ایک نبی کے یا ایک دو آدمی اور جانتے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کیا اگر میں بتلاؤں گا تو تجھے فائدہ پہنچے گا اس. اس نے کہا میں اپنے کان سے سنتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بچے کے بارے میں پوچھنے کے واسطے آؤں یار یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے مختلف اس کی شکلیں ہیں کبھی کسی کی شکل ہوتی ہے کبھی کسی کی شکل ہوتی ہے تو یہ مشابت تو یہ بچے کے بارے میں پوچھنا آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی تو سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد یہ جب دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو اگر مرد کا منی جو ہے وہ غالب آ گیا عورت کے پانی پر تب تو وہ بچہ مرد بچہ جس کو کہتے ہیں لڑکا بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور اگر عورت کا منی عورت کی منی غالب آ جائے مرد کی منی پر تو پھر وہ لڑکی بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور آپ بلا شبہ نبی ہیں پھر وہ لوٹ گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس کی ابھی اطلاع دی تو فوری اطلاع ملنے پر سوال کرنے پر آپ نے اس کو جوابات دے دیے ورنہ یہ عام انسان اس طرح کی باتوں کو جانتے بھی نہیں واحد سنی ہی حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوي عن إشام بن أربع نبي عن عاشق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختسل من الجنابة يبدأ فيصل يديه ثم يفرغه بأمينه حتى على شماله فيخصل فرضه ثم يتبضأ وضوه للصلاة ثم يأخذ الماء في فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفنا على رأسه ثلاث حفنات ثم آفات یہاں تک تو یہ مسئلہ آیا اب اس کی مناسبت سے یہ کہ غسل کس طرح کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے جنابت کا ناپاکی کا تو آپ ابتدا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے اس طرح کے اور اس کے بعد پھر آپ برتن میں سے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیلتے تھے اور بائیں ہاتھ سے آپ اپنے بدن کے نیچلے حصے کو شرم کو آپ دھوتے تھے جو استند کی جگہ پھر اس کے بعد آپ وضو فرماتے تھے جیسے وضو کرنے کی جیسے نماز کی وضو ہوتی ہے تو ایسے وضو فرماتے پھر پانی لے کر کے اور آپ اس کے ذریعے سے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں میں اس سے خلال کرنا جس کو کہتے ہیں انگلیوں سے ایسے تاکہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ بھیگ جائیں جب آپ دیکھتے کہ وہ بال بھیگ گئے تو پھر آپ اپنے سر کے اوپر تین چلو پانی لے کر سر پہ اچھی طرح ڈالتے اور پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پیر دھوتے تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ وہ اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی پیر جو ہیں ان کو تو دھونا پڑے گا صاف کرنے کے لیے اس لیے آپ اس کے بعد آخر میں پیر دھوتے تھے اسی لیے فکہ میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ غسل سے پہلے جو وزو کرنا ہے پیر بھی دھو لے پہلے یا پیر غذ غسل کرنے کے بعد دھوئے یعنی ایک ایک اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وضو کی تکمیل غسل کے بعد ہوگی ابتدا تو وزو کی ہوئی غسل سے پہلے اور انتہا ہوئی غسل کے بعد بعض نے تو یہ نکالا اور بعض نے کہا کہ یہ پہ پورے وضو پہلے ہی کر لے گا صرف پیر جو ہے وہ بعد میں بھی دھوئے گا غسل کے بعد اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ پیر دو مرتبہ دھل جائیں گے لیکن فکہ ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی جگہ ایسی ہو غسل کرنے کی جہاں پانی ٹھہر رہا اور پیر اس میں ڈوب رہے ہوں لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ پانی بہ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں پیروں کو غسل کے بعد دھونے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو بات یہ ہو ہوگی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وضو جو ہے وہ شروع میں ہے دو وضو نہیں ہوتا سکتی شاید غالبا آگے بھی حدیث میں کہیں کو آئے گا دو وضو نہیں ہوتی تو ایک ہی وضو شروع میں کر کے پھر غسل کر لے اور بس وہی وضو کافی ہوگی اور یہ بھی مستحب ہے اگر کسی نے وضو نہیں کیا خالی بس نہا لیا غسل کر لیا تب بھی وہ پاک ہو جائے گا اور اس سے نماز وغیرہ سب ہو سکتی ہے حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا العامر شنسالب بن الأبي جعدا قريبا بن أباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناب فغسل كفي مرتين أو صلاة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه ثم وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلقا شديدا وضوح وضوح على رأسي حفنات غسل سائر عن فغسل ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری خالہ حضرت ممونا نے جو ام المنین ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ غسل جو غسل ج... آپ جنابت کا غسل کر رہے تھے اس کے لیے میں نے آ... پانی وغیرہ تیار کر دیا جگہ تیار کر دی تو آپ نے پہلے اپنے دونوں ہات... ہاتھوں کو ہتیلیوں کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کر کے اور اس میں سے پانی گرایا اپنے شرم پر جو ہے وہ بہایا اور اس کو دھویا بائیں ہاتھ سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے کام بائیں ہاتھ سے ہو دائیں ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے کہ استنجا پھر آپ نے اپنے اس بائیں ہاتھ کو جسے جس دھویا تھا اس کو آپ نے خوب مٹی کے اوپر رگڑا تو دلا کہا دل کن شکی کن تاکہ خوب اچھی طرح سے صفائی ہاتھ کی ہو جائے اسی لیے تو کہا یہ کہتے ہیں کہ مٹی سے دھوئے یا کسی اور چیز سے جس سے صفائی ہو سکتی ہو جیسے آج کل صابن وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے دھو لینا چاہیے ہاتھ کو تاکہ پورے طور پر ہاتھ صاف ہو جائے بدبو وغیرہ کچھ نہ رہے پھر آپ نے نماز والی وزو پر فرمائی پھر اپنے سر کے اوپر تین چلو پانی لے کر وہ آپ نے ڈالی پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پورے بدن مبارک کا غسل کیا پانی ڈالا پھر آپ اپنی اس جگہ سے ہٹ گئے تھوڑا سا ہٹ جانا پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا پھر میں آپ کے لیے رومال جیسے ٹاول ہوتا ہے وہ لے کر آئی آپ نے اس کو واپس کر دیا اس مسئلے میں بھی اسی واضح سے اس حدیث کی وجہ سے تو میں رائے ہیں کچھ اور وہ یہ کہ ٹاول وغیرہ کا استعمال غسل اور وزو دونوں میں کیسا ہے تو بعض نے تو یہ کہا کہ دونوں میں مکرو ہے نہیں کرنا چاہیے آپ نے واپس کر دیا <تصفح> بعض دوسروں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ دونوں میں جو ہے مستحب ہے استعمال کرنا تاولز کا اور کیونکہ اس سے اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے اور آرام ملتا ہے آپ لیکن یہ کہ نہ استعمال کرے وہ بھی کوئی حیرت نہیں یہ آپ نے جو واپس کر دیا ہے بیان جواز کے واسطے آپ نے ضرورت نہیں سمجھی بعض نے کہا کہ غسل میں تو درست ہے وزو میں نہیں کسی اور اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو پھر استعمال اچھا ہوگا گرمی کا موسم ہے تو نہیں یہ مختلف رائے اس حدیث کی وجہ سے ہیں کہ آپ نے واپس کیوں کر دیا اس میں غور کر کے فقہ نے یہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب استحباب کا ہے مسئلہ اور عباہت کا با... چنانچہ ایک قدر یہ بھی ہے کہ مباحث چاہے وہ استعمال کرو چاہے نہ کرو دونوں میں غسل میں اور وضو میں تو یہ مختلف رائے فقہان نے دی ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ جس میں جھگڑا جائے <تصفح> یعنی تو ابن عباس محمون سے ہی روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومان لایا گیا کوئی تو تولیہ کا جیسا ہوتا تو آپ نے اس کو نہیں چھوا اور اور آپ فرماتے تھے کے بل مائی ہاں کہ پانی کے سلسلے میں جیسا ہوتا ہے نا کہ بالوں کو لیا اور اس طرح سے جھڑ جڑا دیا انہوں نے کہا یہ بس یہ کافی ہے تو لہذا لہٰذا ضرورت نہیں پانی جو ٹبکے گا اس کو اس طرح سے ہلا کر کے بالوں کو اس کو جھاڑ دیا دی جائے تو یہ بھی کافی ہے حدسنا محمد ابن المسن قال حدثن ابو عاصم عن حنزل ابن صفیان عن, عن كان رسول اللہ مسئلہ اللہ بشق بشق ثم ثم یہ بھی آ رہا ہے کہ غسل میں کتنا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اب آج کل تو یہ ہم یہ چیزیں پڑھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی جتنا پانی وہ, وہ یہ مسئلہ کیوں آئے اس کی ایک یہ بھی ہے اسلام کا منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے کسی چیز کے استعمال کی اتنا استعمال کیا جائے فضول کا خرچ بے ضرورت وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کا ضائع نہ کیے جائے یہ ایک چونکہ تعلیم کا حاصل ہے اس لیے یہ مسئلہ بھی ہوا کہ بھی جنابت کا غسل کتنے پانی سے ہوا کہ جس سے کہ وہ غسل پورے طور پر ہو سکتا ہو اب آج کل تو پائپ سے اپنا لگا دیا اور ہو گیا شاور لے رہے ہیں لیکن اگر برتن ملایا جائے بیکٹوں میں کتنا پانی تھا تو اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرمایا کرتے تھے تو آپ کچھ منگواتے جیسے حلاب ہوتا ہے حلاب کیا چیز ہے وہ برتن ہوتا ہے جس میں اونٹ کا دودھ دوہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اس کا ایک سائز معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا برتن ہوتا تھا اس کی تفصیل کچھ اور آگے بھی آ رہی ہے تو وہ آپ منگاتے اور اپنے ہاتھوں سے اس میں پانی نکالتے کیونکہ بڑے منہ کا برتن تو اس میں سے ایسے لے لے کر کے اور آپ اپنے پہلے دائیں طرف سے آپ ابتدا کرتے تھے یعنی اپنے غسل کرنے کی اور پھر بائیں طرف پھر اور آپ لیتے تھے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو اور اپنے سر پر سے ڈالتے تھے پانی ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ, کہ میں نے حضرت عیسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علام ایک جس برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے جنابت کا وہ اس برتن کا فرق کہا جاتا تھا فرق اصل میں پانچ مد کے برابر ہوتا تھا اور ایک مد جو ہے وہ یوں کہ تین سا کے برابر ہے نہیں میں نے غلط کہا بلکہ یہ کہ ایک مد تین مد کے برابر ہوتا تھا اور ایک مت جو ہے وہ تین رتل کا تو یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی ہے کہ تین سا تین سا کے برابر جو ہے وہ الفرق ہوتا تھا سا جو ہے وہ آج کل ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے ساڑھے تین شیر کا وزن جو ہے وہ ایک سا کا ہے لہذا اگر تین ساہ کے برابر پانی آتا ہو تو اس کے مان یہ ہو گئے کہ تین تی یا نو اور تقریبا ایک گیارہ شیر بارہ شیر پانی جس میں آ جائے اس سے آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو یہ ہوا اس سے اچھی غسل ہو جائے اتنے پانی سے تو ایک بیکٹ اچھا خاصا بڑا بریکٹ ہو اتنے پانی سے آپ غسل فرماتے تھے تو اس میں کمی بھی نہیں رہے کہ ناپاکی دور نہ ہوئی ونفع نزاد الزائر هو حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس دوسري سند وحدثنا ابن روم أخبرنا ليس دوسري سند وحدثنا قطيبة بن سعيد وابو بكر, وابو بكر بن أبي شايبة وعمر الناقض وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهم عن الزهر عن نروى عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقی وہ الفرق وہ کن قال قال تو اختصر کہتی کہ رسول اللہ صلاح اللہ غسل فرماتے تھے برتن میں اور میں بھی غسل کرتی تھی تو ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے اور سفیان جو ربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرق جو ہے وہ تین ہوتا ہے جس کو میں نے بتایا تھا تو اس سے مزدار پانی کی معلوم ہو گئی فراخو <تصفح> تو بات چل رہی ہے کہ غسل کتنے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اگر چیز میں بتا چکا ہوں کہ مقصد تو پاکی حاصل کرنا ہے ناپاکی کا غسل ہو رہا ہے تو جتنا پانی کے پورے بدن پہ پہنچ جائے تین مرتبہ تو وہ پانی کافی ہے لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی اپنے غسل میں استعمال کرتے تھے وہ مضمون چل رہا ہے ایسا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایسے برتن سے جنابد کا جس کا نام جس کو فرق کہا جاتا تھا وہ فرق جو برتن ہے اس کی مقدار کتنی ہے کتنا پانی اس میں آتا یہ اس کے بعد والی حدیث میں ہے قالد کان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قدی و الفرخ وکن تو اختصر واحد عائشہ کہتی رسول اللہ, اللہ غسول فرماتے تھے قدا ایک برتن جس کو جو جس کا نام فرق یعنی اپنے مقدار اور سائز کے لحاظ سے وہ فرق کہلاتا تھے اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے تو معلوم بیچ میں پردہ رہے اور ایک ہی برتن بیچ میں ہو اور تو اس صورت میں ایک برتن سے دونوں اپنے ہاتھوں سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی ناپاکی کا کثر پانی کے ذریعے سے دوسرے کے پہ جائے ایسے کوئی وہ نہیں ہے اور سفیان کہتے ہیں الفرق جو ہے وہ تین شاہ کا ہوتا تھا ایک شاہ جو ہے وہ ساڑھے تین شیر اس کے معنی یہ ہوگا ہے کہ تقریباً سات پاؤنڈ سے زیادہ ہوا آٹھ پاؤنڈ کہہ سکتے ہیں ساڑھے تین شیر کا تو پونے آٹھ کم سے کم پونے آٹھ پاؤنڈ کا ایک شاہ ہوتا ہے تین شاہ جس میں پانی آ جائے تو اب آج کی معنی استعمال تقریباً بائیس پاؤنڈ پانی جو ہے وہ اس سے حدسنی وبا حد ابی حد شعبہ ابنی اب حفص ان فرخو سلم ابن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں, عائشہ کے پاس حاضر میں اور ان کے جو رضائی بھائی تھے وہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ رضا کے پاس ان کا نام ہے عبداللہ ابن یزید جو رضائی بھائی ہیں کیونکہ ابو سلمہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بہن کے بیٹے ہیں اور ابھی وکر جو تھی انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا ان کی والدہ کو عائشہ کی والدہ نے دودھ پلایا تھا رضائی بھائی ہو گئے تو وہ رضائی بھائی سے پردہ نہیں ہے اس بات سے وہاں پہنچے عائشہ کے پاس اور انہوں نے تو انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اور کتنے پانی سے غسل کرتے تھے تو آئسہ نے کیا کیا کہ برتن منگایا جو سا کے برابر تھا اور غسل کیا ہمارے ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالا کیونکہ سر جو ہے اس کا پردہ اپنے محرموں سے ہے نہیں یہ رضائی بھائی ہیں لہذا سر کے اوپر پانی ڈالنا تو ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالا باقی نہیں نظر آیا اور ازواد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں میں سے اتنا برابر کرنے کے لیے بال قال اللہ پہ تو ابو سلمہ ابن عبدالرحمان وہی کہہ رہے ہیں کہ, اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے جیسے وضو میں بھی دائیں طرف سے ابتدا ہے غسل میں بھی آپ پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اس کو دھولیا کرتے تھے پھر دائیں ہاتھ سے آپ استنجا کرتے بائیں ہاتھ سے دھوتے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے جب اس سے فارغ ہو جاتے تو اپنے سر پر آپ پانی ڈالتے تو یہ ہے طریقہ اب یہ کہ الرحمن الرحیم بات چل رہی ہے کہ غسل کتنے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اگر سے میں بتا چکا ہوں کہ مقصد تو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 جنابت کا جس کا نام جس کو فرق کہا جاتا تھا وہ فرق جو برتن ہے اس کے مقدار کتنی کتنا پانی اس میں آتا یہ اس کے بعد والی حدیث میں ہے وانا قالت كان رسول اللہ فرق وکم تو تو آئسہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صلاح فرماتے تھے پردہ ایک برتن جس کو جو جس کا نام فرق یعنی اپنے مقدار اور سائز کے لحاظ سے وہ فرق کہلاتے تھے اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں وہ غسل کر لیا کرتے تھے تو معلوم بیچ میں پردہ رہے اور ایک ہی برتن بیچ میں ہو اور تو اس صورت میں ایک برتن سے دونوں اپنے ہاتھوں سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی نافاقی کا اثر پانی کے ذریعے سے دوسرے کے گائے ایسے کوئی وہ نہیں ہے اور سفیان کہتے ہیں الفرق جو ہے وہ تین سا کا ہوتا تھا ایک سا جو ہے وہ ساڑھے تین شیر اس کے معنی یہ ہوگا کہ تقریباً سات پاؤنڈ سے زیادہ ہوا آٹھ پاؤنڈ کہہ سکتے ہیں ساڑھے تین شیر کا تو پونے آٹھ کم سے کم پونے آٹھ پاؤنڈ کا ہے. ایک سا ہوتا تین شاہ جس میں پانی آ جائے تو اب آٹھ چوبیس اس کے مانا یہ ہوگا تقریباً بائیس پاؤنڈ پانی جو ہے وہ اس سے ہو جاتا تھا حدثني باية الله بن معاذ الأنبري حدثنا, حدثنا شعباء عن نبي بكر بن حفظ عن نبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عيش أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسر النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فتاعت بإناء قدر الساء واقتسلت وبيننا وبينها ستر فافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزباد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من غؤوسينها تاتكون الكلب وطرة ابو سلمہ ابن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں ایت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے میں اور ان کے جو رضائی بھائی تھے وہ دونوں آئے ایت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا نام ہے عبداللہ ابن یزید جو رضائی بھائی ہیں کیونکہ ابو سلمہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بہن کے یوں کہ بیٹے ہیں اور ام دن بنت ابھی بکر جو تھی انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا ان کی والدہ کو حضرت عائشہ کی والدہ نے دودھ پلایا تھا رضائی بھائی ہو گئے تو وہ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 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں میں سے اتنا کرتے تھے برابر کرنے کے لیے کہ مونڈوں کے نیچے تک بال پہنچے ہوا کرتے تھے الوفرا ہارون بن مخرمۃ نبی, نبی ابن عبد الرحمان خلا تو ابو سلم ابن عبدالرحمان وہی کہا کہ, کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے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 کہ پہلے وضو کر لے اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی ڈالے سر کے اوپر میں تاشا کہتی ہوں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے اس حالت میں کہ ہم دونوں جنوبی ہوتے تھے تو میں نے کہا کہ بیچ میں پردہ رہتا تھا چادر پڑی ہوتی ایک ادھر ایک ادھر برتن بیچ میں ہوتا تھا پانی کا تو اس طرح غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پانی کا استعمال دو آدمی ایک ہی برتن سے کر رہے ہیں عبد اللہ ابن قال حدثنا افلا ابن محمد رسول اللہ جنابہ in کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے قسول کرتے تھے ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے معنی آہ... آہ... مناتے ہیں وہ پانی لے رہے میرے سے پانی لے رہے ہیں وہ طرح سے پانی لے رہے ہیں. یہ ہے ایک ہی برتن میں برتن میں پانی کے دونوں کے ہاتھ پڑ رہے ہیں اور دونوں کا غسل جناب کا ہوتا تھا ابوان رسول اللہ حتا اکور دالی دالی قالد و حما جنوبان آئسہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ہم دونوں کے درمیان میں ہوتا تھا وہ غسول کرتے تھے اور وہ آپ مجھ سے جل, جل بھی غسول کرتے تھے میں کہا کرتی میرے لیے بھی چھوڑیے میرے لیے چھوڑیے پانی یہاں تک اور کہتے ہیں کہ ہم دو وہ دونوں کے دونوں جنوبی ہوتے تھے یہ تو ایسا کی روایتیں ہیں اور دوسری ام المنین سوجہ جو وہ ہیں عرط نمونا ابن عباس اخبرا ان, ان کی خالہ ہوتی ابن عباس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے تب تصر ہوئی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان, ان کا بھی بیان یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وصول کر لیا کر کے اچھا یہ تو ایک ساتھ کرنے کا ہے کہ ہاتھ دونوں کا ایک برتن میں ایک ساتھ پڑ رہا ہو اس میں یہ ساری و حداخ ابن ابراہیم و محمد ابن ہاطم کالاخ وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بکر قال اخبر ابن کالا اخبرانی اکبر اکبر علمی و لبی اللہ ان ابن عباسن ان رسول اللہ, صلی اللہ پبلی میمونا ابن عباس کہتے ہیں ان کو ابن عباس نے خبر دی ابو شاہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عا کہ بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیا کرتے تو اس میں کیا ہوا کہ ایک آدمی نے پہلے غسل کر لیا پانی بچا رہ گیا برتن میں, اس میں اسی پانی سے دوسرے آدمی بھی غسل کر سکتا تیسری حدیث آ ام سلمہ کی اس میں بھی یہی ہے یہ بھی آپ کی زوجہ ہیں تو اس میں بھی یہی ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک برتن سے وسر کرنے میں کوئی حید نہیں حدثنا يحيى بن يحيى يا بن يحيى قطيبة بن سعيد وابو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوس عن أبي ساقن سليمان بن سرب عن جبير بن متعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله سعيدنا فقال بعض القوم أما أنا فإني أقسل رأسي بكذا وكذا فقال رسول الله سلاة لك أما أنا محتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے غسل کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ بھائی کس طرح غسل ہونا چاہیے کس طرح میں اس طرح کرتا ہوں تم, تم کیسے کرتے ہو تو کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اپنے سر اس, اس طرح سے دھوتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ آسرم فرمایا میں تو اپنے سر کے اوپر تین, ہا, تین, ہا, پا, تین مرتبہ ہاتھوں سے پانی ڈال کر کے ڈالتا ہوں تو یہ تین مرتبہ سر کا دھونا ہوا پانی تین مرتبہ سر پہ چلا گیا اسی طرح سے بدن پر بھی تین تین مرتبہ ڈالنا چاہیے پانی تو اس طرح جناب سے پاکی ہو جاتی ہے جناب انا على وہی راوی ہیں وہی حدیث بھی ہے تین مرتبہ سر پر پانی ڈالنا حدیب الحیب اسماعیل ابن السلام کالا اخبر حسین انبی بسر انبی سفیان عبداللہ نبی سعال نبی وسلم النا اربنا ارد الدہ فقیف اب الغسر فقال عمانہ قال ابن في کی روایتی حدین اس میں وقت ثقیف کا وقت یہ ثقیف رہا کرتے تھے طائف میں اور تائف جو ہے وہاں سردی ہوتی ہے اچھی خاصی تو یہ وقت ثقیف کا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہ یا رسول اللہ ہماری زمین جو ہے ہمارا شہر وہاں بہت سردی ہوتی ہے تو سر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں تو معلوم ہوا کہ جہاں بھی ہو وہ تین مرتبہ سردی کا علاقہ ہوگا گرمی کا تین مرتبہ پانی سر پہ ڈالے گئے اور بدن پہ بھی ڈالے جائے تو کہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تین مرتبہ ایسا کیسے جی بزرگ میں تین مرتبہ پانی ڈالنا ہے. تو ایک مرتبہ چونکہ کافی اس لیے نہیں ہے کہ اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ بدن کا حصہ پورے طور پر بھیگ گیا اس لیے تین مرتبہ رکھا گیا سنت وہی ہو گیا لیکن یہ کہ اگر یہ پانی کم ہے اور ایک مرتبہ وضو میں اور ایک مرتبہ غصے میں پانی ڈالنے سے اچھی طرح مل لیا جائے اور یہ اطمینان ہو جائے کہ پانی آ, سب جگہ پہنچ گیا کوئی حصہ خشک نہیں رہا تو غسب بھی صحیح ہو جائے گا اور وضو بھی صحیح ہو جائے گی وہ کم سے کم مقدار ہے لیکن اطمینان اور پھر سنت کے مطابق وہ تین مرتبہ ہی ہے آہ. وحدسنی محمد ابن المسنا کالحدن عبد الوہا یعنی صففی کالی ابن عبداللہ قال كان رسول محمد کالا جابر فقول رسول اللہ صلی اللہ وسلم اخصر شارخ واقف تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو کم سے کم تعداد ہے پانی کے ڈالنے کی تین مرتبہ جو ہے یہ اطمینان کے لیے کافی ہے تین مرتبہ ہو گیا اب مزید وہم دل میں پیدا کرنے کے لیے پتہ نہیں تین مرتبہ بھی پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا لہٰذا چار مرتبہ اور پانچ مرتبہ یہ ڈالنے کا اہتمام کیا جائے اس کو وہم کہتے ہیں تو اسی لیے یہ مسئلہ آیا کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم اللہ جب غسول فرماتے تھے جناب کا تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے جیسے پیالہ ہوتا ہے برتن میں پانی تین پیالے آپ ڈالتے ہیں تو حسن ابن محمد جو ہیں انہوں نے کہا ان سے جابر سے میرے سر کے بال تو بہت زیادہ ہیں جب سر کے بال گھنے ہیں زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ تین مرتبہ پانی ڈالنا شاید کافی نہ ہوگا مجھے زیادہ ڈالنا چاہیے تو جابر نے کہا جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ اخی میرے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیرے بالوں سے زیادہ ہوا ہوتے تھے اور آپ کے بال آج تیرے تمہارے بالوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتے تھے تو معلوم ہوا کہ تین مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا چاہے کتنے بھی گھنے بال ہوں وہ کافی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اب زیادہ کی فکر کرنا اور تین مرتبہ پہ قناط نہ کرنا اسی کو وہم کہا گیا آگے مسئلہ آ رہا ہے عورتوں کا عورتیں جو ہیں چھوٹی اور کیا بولتے ہیں اس کو مندیاں بناتے ہیں مینیا بولتے ہیں باریک باریک جو ہے اپنا اس کو گوننا بالوں کو وہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کیسے غسل کریں حدثنا ابو ابوبہ ابن ابی صعید ببا امراق بن ابراہیم ابن ابی عمر کُلوم عن ابن قال این صاحب اقبال موسا ان سعید ابن ابی سعید بن مقبری عبد ام ام ام اللہ رضی اللہ آپ کی جو روایت ان ان کہتی ہیں کہ میں نے عرف کیا اپنے سر کے مہندیاں میں باندھتی ہوں تو کیا میں غسلے جنابت کے لیے ان سب کو کھولا کروں خالی چوٹی ہو تو اس کا کھولنا تو آسان ہے لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹے بہت سارے مہندیاں بناتے ہیں ان کا کھولنا ہے سکا سکام سکا ہے مشکل تو اب اس استعمال یہ ہوگا کہ ایک محنت کے ساتھ باندھی تھی اور محنت کے پھر کھولو اور پھر باندھو یہ پریشانی ہے کہ کیا میں کھولا کروں گھسلے جنابت کے لیے آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لیے بات کافی ہے کہ اپنے سر میں تین مرتبہ پانی ڈال دو اور پھر وہ پانی اپنے پھر تم اپنے اوپر پانی بہا دو بدن کے اوپر تم پاک ہو جاؤ گے اسی لیے فقائے یہ کہتے ہیں کہ علماء کے آ, یہ ہو کہ جڑوں میں پانی پہنچ جانا چاہیے آگے چونکہ غالباً آگے حدیث آ رہی میں دیکھ رہا ہوں حدیث ادیس آئے گی کہ وہ جڑوں میں پانی پہنچ جانا چاہیے بالوں کے تو جب جڑوں میں پہنچ گیا تو اس کے لیے مہندیوں کو اور چوٹے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اصل تو مقصد جڑوں میں پانی پہنچانا اور اس کے بعد بتانا تو پانی ڈالے تو پاس ہو جائے گا ہو جائے گا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن فوجر جميعا أن ابن عليا قال يحيى أقبرنا إسماعيل بن عليا عن أيوب نبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء إذا اقتصنا أن رؤوسهن فقالت يعجبا لي بن عمر هذا يأمر النساء إذا اقتصنا أن ينقذنا رؤوسهنه أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أقتصل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما عزیز والا راسی طرح سے افراد عبید ابن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما عورتوں کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ جب وہ غسل کیا کریں تو اپنے سروں کی مہندیاں کھولیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تعجب ابنِ عمر پر عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہدایت کرتے ہیں کہ جب غسل کریں تو اپنے سروں کی چوٹیاں اور مینیاں وہ کھول دیں تو, تو کیا وہ اس بات کا حکم کیوں نہیں رہے کہ وہ اپنا سر میں اٹھا دیا کریں یہ مطلب انہوں نے یہ اعتراض احسان ہے ابن عمر کے فتوے پر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے فصول کیا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ اور کچھ اضافہ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین پیالے پانی کے ڈال دیا کرتے تھے اس لیے چوٹی اور مہندیاں کھولنے کی ضرورت نہیں پانی جو ہے بالوں کے اندر گہر پہنچ جانا چاہیے بس یہ کافی سر یہ تو ہوا عام غسل کا مسئلہ آگے یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے پیریڈ سے پارے ہوئی ہے اس کو غسل کرنا اور کیا اس کے احتمام اس کو مزید کرنا چاہیے وذكر ياه ارا حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن وبين قال عمرو حدثنا سفيان بن عذين عن منصور بن صفيه عن امه عايشه سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تختصر من حيضها قال فذكرت انه علمها كيف تختسل ثم تاخذ فرصة من مسك فتتطط وتتتطهر بها قالت كيف تتطهر بها قال تطهري بها وسبحان الله لنا ابن قال قالت وعرفت وعرفت ما کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کہ وہ اپنے حیض فارغ ہو کر کیسے غسل کرے تو سفیان ابن اجانا کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی وہ کیسے غسل کرے پھر اس کو چاہیے کہ وہ فرص مفت کا لے لے اور اس سے وہ پاکی حاصل کرے پھر شاہ کہتے ہیں جیسے روئی کا کھایا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو روئی کا ٹکڑا کاٹن ہاں بول بول بال تو گول بنا کے تو کارٹن بال لے لے یہ ہے اور اس کو مشق سے مشق اس میں جو خوشبو والا ہوگا مشق کا پانی وہ اس میں اسے کر لے اور اس سے پاکی حاصل کرے اس نے کہا میں کیسے اس سے پاکی حاصل کروں اور سمجھی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لے و سبحان اللہ اور آپ نے جو ہے اپنا منہ چھپا لیا سفیان ابن اویانا جو راوی حدیث کے وہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنا منہ چھپا کر بتایا کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ چھپایا شرم کی وجہ سے جیسے ہوتا نا کہ بھئی ایسے ہی کر کے چھپا لیتے ہیں یہ آپ نے کیا ان کو اس نے پوچھا تھا میں اس مشکل پھائے سے کیسے پاکی حاصل کروں عائشہ سفیان کہتے ہیں کہ حضرت اللہ عنہ نے اس کے یہ بیان کیا کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف پھینچ لیا جو پوچھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں سمجھ گئی کہ آپ کے فرمانے کا مقصد کیا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اس پھائے سے جو خون کے اثرات ہیں وہ اسے صاف کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ اچھی طرح صفائی بھی ہو جائے گی بدبو بھی دور ہو جائے گی بدن میں خوشبو آ جائے گی یہ ہے اس کا مقصد تو معلوم کہ مزید صفائی ہونی چاہیے تاکہ بو نہ رہ جائے اب آج کل صابن ہے اور کیا کیا چیزیں چل گئی ہیں اس سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے مقصد تو بدن میں صفائی اور بدبو کا دور ہو جانا ہے ورنہ محض پانی جو ہے وہ بھی کافی ہے یہ مزید اے اے اچھائی کے واسطے ایسا ہے ضروری نہیں ہے اسی واضح جنابت کا غسل ہو یا حیض کا غسل ہو خالی پانی سے اگر بدن دھو لیا گیا تو پاک تو ہو جائے گا اگر ظاہر ہے کہ اس میں خوشبو کا آنا بدبو کا دور ہونا یہ بھی تو اچھی بات ہے ایسے کوئی نہ کوئی انتظام جو بچ سکتے کہ حلال چیزیں ہوں آج کل جس میں الکوہول ملی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں کیونکہ وہ جائز نہیں اگرچہ فقا کہتے ہیں کہ خارجی استعمال ہے اس واسطے حرام تو نہیں ہوگا ناپاک ہوگا بدن تو اس کو پانی سے پاک کر سکتے ہیں لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ایسی چیزوں کو خارجی استعمال میں بھی نہ لایا جائے کہ جس میں الکوہل اور ناجائز چیزیں ملی ہوئی ہیں کون okay. ہوتے ہیں ایک کو تو یہاں کہا گیا کہ رخ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایک رگ ہے جس کا نام ہے آازل عربی میں عین علی ذال اور لام تو آضل ایک رگ ہوتی وہ کھل جاتی ہے تو وہ خون آتا رہتا یہ جو مہینے کا خون ہے جس کو حیض کہتے ہیں یہ رحم کے اندر سے آتا ہے اور دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے کہ وہ رگ کا سیائی مائل ہوتا ہے اور یہ جو رگ کا خون ہے یہ سرخ ہوتا ہے تو حیض کا خون ہو تو نماز نہیں پڑھی جائے گی ان دنوں میں جب فارغ ہو جائیں غسل کر کے نماز پڑھیں اور یہ جو اس دوسرا خون ہے جس کو اشتہ کہتے ہیں اس خون کے آنے میں نماز نہیں چھوڑے گی نماز پڑھتی رہے گی اب یہ مسئلہ کہ نماز پڑھنا ہے خون جاری ہے تو کیا کرنا ہے اس کو وہ مسئلہ آگے آ رہے ہیں ابن قال اخبرہ عبد العزیز ابن محمد وابو ابن سعید، ابن و ابو محاو یا دوسری صنعت و حالدنا کتحب ابن الشعید کال حد ذریع تیسری صنعت وہ ابن المعد قال حدثنا دسنا ابیب چوتھی صنعت وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة في حديث وكيء وإسناد وفي حديث قطيبة عن جليل جاة فاطمة بنت أبي حبيث بن عبد المطلب ابن أسد وهي إمرأة مننا قال وفي حديث حماد بن زيد اسمه دوسر سنت كمسل آرانه محمد بن قال عن ابن عن قالت ام بنت رسول تخت سر يذكر ابن ابناب ان رسول اللہ, اللہ امرا ام حبیبہ بنت جہاز بن تو جہاز حبیب حبیبہ بن تو جہشی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں جیسے اشتہاد ہوتا ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک رگ ہے جس سے خون آتا ہے ان سے تم دھولیا کرو پھر نماز پڑھ لیا کرو یا غسل کر لیا کرو نماز پڑھو تو وہ جو ام حبیبہ تھیں وہ ہر نماز کے وقت غسل کیا کرتی تھی تو لوگ ابن سعد جو محدث ہیں مصری ہیں یہ میں ان کا مزار ہے میں حاضر ہوا ہوں ان کے مزار پہ لے ابن نے کے ایک گلی میں کوئی ایک مسجد بہت پرانی سی اس میں ان کا مزار ہے اور مزار تو پختہ ہے مگر کوئی زیادہ چمک جمک نہیں ہوا مگر ایک عورت کو طواف کرتے ضرور دیکھا تھا اس قبر مزار کا بڑے زبردست معدے گزرے ہیں امام مالک کے ہم اثر ہیں اور امام مالک سے کی ان سختوں کی دعوت بھی ہے تو لیس ابن سعد کہتے ہیں کہ ابن صحاب نے یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت انتظاہج کو حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے وقت میں غسل کیا کریں لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو وہ خود سے کیا کرتی تھی اس کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ اپنے سبھی حق سے صفائی اور ستھرائی کی خاطر ویسا کیا کرتی تھی آپ نے حکم نہیں دیا تھا اس لیے فکا کا کہنا یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ حوصل کر لو اور باقی یہ کہ ہر دوسرے اوقات میں صرف خون کو صاف کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے اب مسئلہ یہ کہ دوسرے اوقات میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے امام شاقی رحمۃ اللہ علیہ کا رائے تو یہ ہے کہ جو عبادت فرض والی عبادت ہے اس میں وہ وضو کرے اور خون صاف کر کے وضو کر لے اور اس کے بعد جتنی نفل عبادت ہیں وہ اس وقت میں وہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر فرض عبادت ابھی شروع نہیں کیے ہے تو پھر اس صورت میں اس کو وہ پاک نہیں ہوگی حالانکہ کہنا یہ ہے کہ پانچ اوقات جو نماز کہیں ان پانچ وقت کے میں سے کسی وقت کے شروع ہونے پر وہ خون صاف کر کے اور وزو کر لے اور اس کے بعد اس وقت کے اندر اندر جتنی عبادتیں اس کو کرنی ہے چاہے قضا نمازیں پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے نفل پڑھنی ہے قرآن شریف پڑھنا تو جب تک وہ وقت باقی ہے جب تک اس کا وضو بھی باقی ہے اللہ یہ کہ اسے واش روم جانا پڑ جائے یہ ہم آپیہ کا کہنا ہے جو ہے وہ دن میں ایک مرتبہ کر لینا اچھا ہے صبح کر لیا شام تک ساتھ اب یہ کہ وہ جو خون برابر آتا رہے گا اس کے بھی دوست ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت کم مقدار میں آ رہا ہے تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ جیسے کوئی کپڑا وغیرہ ایسی سخت چیز رکھ کر کے اور جیسے آج کل سخت قسم کے انڈرویئر ہوتے ہیں وہ پہن لیے جائیں یہی فکان نے لکھا تاکہ خون باہر نہیں آئے محمد ابن حبیب ابن صلی اللہ علیہ وسلم ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيظة ولكن هذا إرق فاقتصره وصله قالت عائشة فكانت تقتصر في بركن في هجرة أختها زينب بن جهش حتى تالو وحمرة الدم الماء قال ابن ابن, ابن السحاب فعدست بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحالس بن الشام فقال يرحم الله وعندن لو سمعت بحادیہ اللہ انکانت رتب کی وسلم سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنتجہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہیں آگے بھی آ رہا کہ سینب جو ہیں بنت جہش ممنین ہیں یہ ان کی بہن ہے ام حبیبہ تو آپ کی سالی جو ہیں انہوں وہ اور عبد عبدالرحمان ابن اوق کے نکاح میں تھیں ان کو سات سال تک استحزا ہوتا رہا وہ خون چلتا رہا تو انہوں نے فتوا پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے یہ تو ایک رب ہے جس سے خون نکلتا رہتا لہذا تم اس کو دھو لو غسل کر لو اور نماز پڑھا تو عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی بین زینب بنت جہاز کے حجرے میں ایک کونڈا تھا کونڈا جانتے بڑا سا برتن جو ہوتا ہے نا اس میں کپڑے وپڑے دھوئے جائیں یہ اس طرح کی چیز لگن کہیے کونڈا کہیے بہت بڑا تو اس میں مرکن میرکن کے اندر وہ غسل کیا کیا کرتی تھی اور ان کے خون کی حالت تھی کہ پانی پر خون کی سرخی جو ہے وہ غالب آ جاتی تھی اتنا خون جاتا تھا تو ابن صحاب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث صحدت بلائے میں نے یہ حدیث ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن سے ابن شام سے بیان کی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ ہند پر فر رحم فرمائے کہ اگر وہ اس فتوے کو سن لیتی بخود وہ رویا کرتی تھی کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی ان کو فتویٰ معلوم نہیں تھا وہ سمجھتی تھی یہ حیض کا خون مسلسل چل رہا ہے کس طرح سے نماز پڑھوں ان کو یہ فتویٰ معلوم نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو دیا تھا کہ یہ چونکہ حیض کا خون نہیں لہٰذا نماز پڑھا کریں اب مسئلہ یہ کہ یہ کیسے سمجھا جائے کہ یہ حیض کا خون ہے کہ وہ اشتہاد ہے ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی جو ہے قسمیں ہیں اس سلسلے میں عورتوں کو تو کہا جاتا ہے محتادہ یعنی وہ عورت جس کو پیریڈ کے سلسلے میں ایک عادت بنی ہوئی ہے کسی کو تین دن کی پانچ دن کی سات دن کی دس دن کی کم سے کم جو ہے تین دن آتا ہے زیادہ سے زیادہ دس دن تو اگر محتادہ ہے تو عادت جتنے دن کی رہی ہے اتنے دن جو خون آئے گا مہینے میں وہ حیض کا خون ہوگا نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی لیکن یہ کہ نمازیں تو معاف ہو جائیں گی روزے کی قضا کرنی ہوگی اور اگر وہ محتادہ نہیں ہے کبھی کسی مہینے میں تین دن آ گیا کسی میں پانچ دن آ گیا کسی میں سات دن آ گیا اس کو کہتے ہیں غیر معتادہ اگر ایسی عورت ہیں تو پھر تین دن اور دس دن کے بیچ میں جتنے دن خون آئے گا اسے حیض کا خون مانیں گے اور جو اس سے زیادہ آئے گا یا تین دن سے کم کے اندر آ کر رک گیا اس کو اس کا خون مانیں گے اور ان دنوں میں اس کو نماز پڑھنی ہوگی اور روزے بھی رکھنے ہوں گے اسی کا یہ حکم چل رہا ہے اسی کو یہاں اس حدیث میں بتایا ابن ابن ان ان قدرت عائشہ کہتی ہیں کہ حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے اس خون کے بارے میں پوچھا عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس کنڈے کو خون سے بھرا ہوا دیکھا کرتی تھی تو انہوں نے رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے تم حبیبہ سے فرمایا تھا کہ جتنے دن تمہارا حیض رہے اتنے دن تو تم روکا کرو اور پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو پھر خون چلتا بھی رہے تو کوئی نماز نہیں روکو حدثنا ابو قال حدثنا عن خلاب عن سنت قال حدسبی زہرانی فقالت قد كانت ثم عیشن تہید اسی کو کہتے ہیں کہ صاحب خالی عقل سے دین کے مسئلے جو ہیں سنجھ جا سکتے دین تو وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عقل میں آیا بہت اچھی بات نہیں آیا تو عقل جو ہے اس میں اس کا قصور ہوگا لیکن یہ کہ کیونکہ عقل کے خلاف ہے لہٰذا اس کو مت مانو یہ غلط ہے تو یہی بات ہوئی کہ عقل نے ایک سوال یہ قائم کر دیا تھا ذہن میں کہ نماز جو ہے وہ ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے اس کے بعد نمبر کہیں روزے کا آتا ہے تو اس لیے اگر روزے کی قضا ہے کہ حیض والی عورت روزہ نہ رکھے مگر بعد میں روزہ قضا کرے تو نماز تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے لہذا نماز کی بھی قضا ہونی چاہیے یہ ایک سوال ذہن میں آیا تھا اس لیے ایک عقل کا گھوڑا دوڑایا تھا تو عائشہ سے ایک عورت نے وہ سوال یہی کیا اس نے کہا کہ کیا ہمیں سے عورت نماز کی قضا کرے گی جو اس نے حیض کے دنوں میں چھوڑا ہے عائشہ نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے یہ حروریہ کیا تھی حرور اصل میں ایک جگہ تھی کوفے کے قریب یہ سوال اس نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا وہاں تو اس لیے خوارث کو خارجیوں کو حروری, حروری بھی کہا کرتے تھے کیونکہ حروری وہاں کے رہنے والے جو تھے خوارصے تو ایسا نے فرمایا تو حروری ہے کیا مطلب کیا ہوا ایسی عقل کی بات سے خالی عقل کی باتیں کرنا اور یہ نہ دیکھنا کہ کیا ہے دین میں ثابت کیا ہے یہ تو یہ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی عورت جب اس کو حیض آیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو تو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا تو, تو نے کہاں سے یہ بات نکال, کی نکال لی دوسرے حدیث میں بھی یہی آ رہا ہے الفاظ کا فرق ہے آئے گا سوال کیا تھا ایک عورت نے تو کیا حیض والی عورت نماز قضا کرے تو طائشہ نے فرمایا کہ کیا تو ہروریا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڑیاں عورتیں ان کو حیض آیا کرتا تھا کیا آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم دیا تو اس لیے سوال تمہارے ذہن میں کیسے آیا اس کی حدیث میں اور زیادہ صاف ہے میں نے سوال کیا اور میں نے کہا کہ حوضحیض والی عورت کے بارے میں یہ کیا بات ہے کہ وہ روزے کی تو قضا کرتی ہے نماز کی قضا نہیں کرتی تو تائشہ نے معاذہ سے کہا کہ تو حروری آئے گا انہوں نے کہا کہ میں تو حروریہ نہیں ہوں لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو تائشہ نے کہا ہمیں بھی یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ حیض آتا تھا تو سول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے قضا کرنے کا تو حکم دیا تھا لیکن ہم کو نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا حالانکہ یہ اس میں ایک عقل کا بھی مسئلہ ہے عقلی بات یہ ہے اللہ نے آسانی رکھی ہے کیونکہ نماز تو ہر دن ہے اور ہر دن بھی پانچ نمازیں ہیں تو اور یہ ہے جو ہر مہینے آتا ہے عورت کو اب ظاہر ہے کہ دس دن بھی اگر مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہو گئے ہر مہینے کے تیس دنوں میں یا انتیس دنوں میں دس دن تو ہو گئے ہے اس کے اگر دس دن کے اندر ہو ہوگی پچاس نمازیں تو خالی فرض نماز بھی رکھی جائے اور وطر شامل کر لی جائے تو چھ چلیے سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہ ہو ہوگا کہ چھ نمازیں جو ہیں ہر دن کی تو تقریبا ساٹھ نمازیں ہو جاتی ہیں تو ساٹھ نمازیں ہر مہینے کی قضا کرنا اور جو اتنے دن پڑھنے ہیں وہ پانچ, پا پانچ نمازیں ہر دن کی الگ جس کو وہ پڑھنا ہی ہوگا اس کو کتنی مشکل ہو جائے گی جہاں تک روزوں کا تعلق ہے وہ سال میں ایک مہینہ ہے پھر اس کی قضا کے لیے یہ نہیں کہ بھئی اگلے دن سے شروع کر لو جب چاہے اسے قضا کر لیں تو اس میں آسانی ہے عقل کی کا تقاضب یہ ہے کہ آسانی چونکہ دھی میں رکھی گئی ہے تو نمازوں کی قضا تو رکھی گئی اور وہ درست ہے لیکن وہی روزوں کی قضا نمازوں کی قضا اگر ہوتی تو عورت مشکل میں مبتلا ہو جاتی مگر عائشہ یہ نہیں کہہ رہی طشہ کہہ رہی ہیں ہم کو نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا یہ اس سے بات سمجھ میں آئی جو میں کہہ رہا تھا کہ دین تو وہ ہے کہ جو ثابت ہے عقل کے مطابق ہے یا نہیں اس سے بحث نہیں عائشہ عقلی جواب نہیں دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو حکم نہیں دیا گیا هذا هو عقلي جواب بي دي شخصي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بالنظر أن أبا مر مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم, أم هاني بنت أبي طالب تقول جهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح پاتم ابنت ہو تسکر ہو اب یہ مسئلہ ہے جمع غسل کا چل رہا تھا اب یہ کہ کیا غسل کرنا ہے اور غسل بھی کون سا ناپاکی سے پاک ہونا تو معلوم ہوا کہ ایک شرعی ضرورت ہے تو اس شرعی ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے ننگے کھڑو کر نہ ہے کہیں بھی یا اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے یہ بات اس لیے آئی کہ جو جن کے پاس دین نہیں تھا یا شریعت نہیں تھی اور وہاں کے معاشرہ اور سوسائٹی میں ننگا ہونا کوئی ہے. اتنی بڑی ایپ کی بات بھی نہیں تھی جیسے آج کل ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کون سی ایپ کی بات نہیں تو ننگا ہونا تو فیشن بن گیا اس بات کے اگر یہاں یہاں اسکولوں کے اندر نہیں دیکھ رہے اسکولوں میں جو شاور بنے ہوئے ہیں وہاں کون سے پردے لگے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ اگر ایسا ہو تو اس میں تو مسئلے بترانے پڑتے ہیں کہ بھئی دیکھو نانے کے واسطے پردہ کرنا ضروری ہے یہ غلط بات ہے تو یہ صورت وہاں بھی تھی کہ مکہ والوں میں کوئی اتنا بڑا ایپ نہیں تھا وہ تو ننگے طواف بھی کر لیا کرتے تھے آ کر کے بیت اللہ کا اس لیے یہ مسئلہ آیا تو بنت ابی صالب وہ بیان کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آپ کی یہ چونکہ شہزاد بہن ہیں امانی تو یہ آپ کے پاس آئیں جس سال مکہ فتح ہوا ہے تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہیں وہ چادر لے کر کے اور اس طرح سے پردہ کی ہوئے تھیں یہ مطلب نہیں اگر صاہشہ دیتے ہیں پردہ اوپر اٹھائے ہوئے پر ہے اس طرح سے تاکہ ہم غسل کر لیں پردے کے پیچھے ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ بھائی غسل تو شریعت کے مطالبہ ہے جب شریعت کا میں اسفل اور دوسرا کہلاتا ہے آلہ یوں سمجھیے کہ جو, جو لوگ وہاں حاضر ہو چکے ہیں یہ باب العمرہ کے سامنے والا حصہ جو ہے یہ مسفلہ کہلاتا تھا اور جس طرف یہ ہے شاہی جدر کرتے ہیں مسا اس طرف والا حصہ جو ہے یہ اعلی مکہ کہلاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک جو تھا وہ اسی طرف جبل ابو قبیت کی جو ڈھلان تھی اسی طرف آپ کا مکان تھا اس لیے میں کہتے ہیں کہ اعلی مکہ میں آپ تھے تو آپ غسل کے لیے تیار ہوئے تو فاطمہ نے پردہ کیا پھر آپ نے کپڑا لے کر اپنے آپ کو اس سے لپیٹ لیا جیسے ہوتا نا چادر لپیٹ لینا یا کوئی بڑا چاول ہو اس طرح کی تو آپ نے اپنے آپ کو اس سے لپیٹ لیا پھر آپ نے آٹھ رکتیں پڑھیں نماز کی وہ جو سلا تو معلوم معلوم گہا جو چاش کی نماز جس کو کہتے ہیں کہ دوپہر ہونے سے پہلے پہلے کا حصہ جو ہے وہ دوہا کہلاتا ہے یہ آپ نے آٹھ رکعتیں نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاش کی نماز سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے دوسرے حدیث میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے حضرت ام ممون رضی اللہ عنہ وہ پہلی حدیث المانی کی تھی یہ ام المومنین کی ہے وہ کہتی ہیں قالت وضاحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ممونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا اور میں نے پردہ کیا اور چادر پکڑ کر کے تو آپ نے غسل فرمایا تو پہلی روایت جو تھی وہ امہانی کی تھی اور فاطمہ پردہ کر رہی تھی اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمون رضی اللہ عنہ ام المن نے پردہ چادر سمحالی پردے کے واسطے عبد الرحمن بن سعید ان نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا ول الرجل الى الرجل في صوب واحد ولا تقضی المرأة الى المرأة في الصوب کیونکہ پچھلے باب جو تھا وہ اس میں تھا کہ غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام ہونا چاہیے یہ کہ سطر کھلنا یہ بات صحیح نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وقت میں چادر کے ذریعے سے پردے کا اہتمام وہ پچھلے باغ کے حدیثوں میں آیا تھا اب چونکہ ستر کا مسئلہ آیا ہے تو اس لیے یہاں اس بات میں بسلانا ہے کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی اور ایک عورت دوسرے عورت کے سفر کو پر نظر نہ ڈالے تو ابو سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کسی مرد کے ستر پر اور نہ عورت کسی دوسری عورت کے سطح پر نظر ڈالے اور نہ مرد ایک مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں اور اسی طرح سے نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑا کپڑے سے مراد دے ایک لحاف یا چادر جبکہ دونوں کا بدن جو ہے وہ ننگا ہو تو یہ درست نہیں ہے <coughs> اس لیے اس کو اس پر یعنی نہیں درست نہیں ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ فو ہیں اور محدثین نے اس کا مطلب جو نکالا ہے وہ یہ کہ حرام ہے نظر ڈالنا ایک تو یہ ہے کہ کسی کا سطر اگر کھلا واہور اور یہ کھل جائے کسی وجہ سے اور کسی کی نظر بلا ارادہ اتفاق سے پڑ جائے وہ معاف ہو گئے لیکن یہ کہ بل ارادہ نظر ڈالنا یا نظر ڈالنے کی کوشش کرنا یہ بات جو ہے یہ نا حرام ہے حدثنا محمد بن راسي قال حدثنا عبد الرزاق قال قرنا ما مرن ما حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يختصلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يختصل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يختصل معنا إلا أنه آذر قال فذهب مرة يفصل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى عليه السلام بأسره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى ثوءة موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا قال أبو هرير والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر <تصفيق> ابو رضی اللہ عنہ کچھ حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل جو ہیں وہ ننگے غسل کیا کرتے اور ایک دوسرے کی سرم کو دیکھتے رہتے موسا علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے غسل کرتے تھے یعنی کسی تنہائی کی جگہ میں تو لوگ کہنے لگے بخدائے موسا جو ہیں یہ ہمارے ساتھ اس اسے غسل نہیں کرتے کہ ان کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے آدر جو ہے وہ اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں خوصیے جو ہیں اس میں پانی بھر جائے یا کسی بھی وجہ سے وہ بڑے ہو جائیں جس کی وجہ سے قوت مردانگی جو ہے متاثر ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس اس بیماری کو جس کو ہو جائے اس کو آدھر دال سے بولتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آدھر ہے اس واسطے یہ اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتا تو ہوا یہ کہ ایک روز وہ غسل کے لیے کہیں گئے دور جیسی آپ کی عادت تھی کہ آبادی سے الگ دور جا کر کہیں پانی پر غسل کرتے تو ان آپ مصع علیہ السلام نے اپنے کپڑے پانی میں اترنے سے پہلے ایک پتھر پر رکھ دیے جیسے ندی ہو نہر ہو تو پانی کپڑے پتھر پر رکھ کر کے اور پھر پانی میں اتر گئے وہ کیا ہوا وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا تو راضی کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعلیہ سلاۃ والسلام نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا پر جماع کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کر کے اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور کہتے جاتے تھے میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے پتھر سو بھی ہزر سو بھی ہزر یہاں تک کہ وہ آبادی تک پہنچ گئے اور بنو اسرائیل نے دیکھا کہ موسا علیہ السلاط و کو اس حالت میں تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہمارا خیال تھا ان کو کوئی ایسی بیماری ہے ایسی بیماری کوئی نہیں تو انہوں نے کہا کہ بخودا موسا کو تو کوئی بیماری ہے نہیں تو پتھر رک گیا یہاں تک کہ موسا علیہ السلاۃسلام کو دیکھ لیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے لیے اور اس غصے میں پتھر کو مارنا شروع کیا ابورہ کہتے ہیں کہ بخودا اس پتھر میں چھ یہ سات نشانات تھے موس علیہ السلام کے مارنے کے پتھر پہ بھی نشان مارنے کے ہو سکتے ہیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے معاملہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ و سلاد یہاں ایک, ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ موس علیہ السلاط والسلام کا سطر کھل گیا لوگوں کے سامنے آ گیا اور ہم نے جو اوپر پڑھایا حدیث میں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سطر کھولنا یہ تو سطر کی طرف دیکھنا حرام ہے تو سطر اپنا دوسروں کے سامنے کھولنا بھی حرام ہے لہذا یہ مسا علیہ السلاط والسلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کرایا گیا کہ جس سے کہ ان کا سطر کھلا اور لوگوں نے اس کو دیکھا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ شرعی مسائل کی تفصیلات جو ہیں جو ہماری شریعت میں ہے جو ہمارے لیے شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضروری نہیں کہ وہ مسائل کی وہی تفصیلات جو ہیں احکام کی پچھلے مزاح میں بھی رہی ہو پچھلے دین میں بھی رہی ہو اب مثال کے طور پر نماز نماز اور روزہ زکوٰۃ یہ ساری چیزیں پچھلی شریعتوں میں رہی ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے فجر کی دو رکعتیں ہیں اور زہر کی چار ہیں عصر کی چار ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تھوڑی کہ پچھلی شریعتوں میں بھی ایسے ہی رہا ہو یہ ضروری نہیں تفصیلات میں فرق ہے اصول دین میں تو شرکت ہے لیکن جزیات جو, جو ہیں ان میں فرق رہا ہے اور آنے والی شریعت پچھلی شریعت کے تفصیلات کو کینسل کر دیتی ہے تو پچھلی شریعت کے احکام میں تفصیلات میں فرق ہے تو اس لیے جو سطر کی حدود ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں یہ کیا ضروری ہے کہ سطر کی حدود پچھلی شریعتوں میں بھی وہ رکھی ہوں اور دوسری بات یہ کہ سطر کا کھولنا جو ہے وہ ہماری شریعت میں اگر حرام ہے تو پچھلی شریعتوں میں بھی حرام ہو یہ ضروری نہیں برا ہوگا لیکن حرام ہو یہ ضروری نہیں تو ایک تو اس کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ ایک برائی اور ایک اچھائی ہے اب یہ تو ہم اچھائی کو لیں یا پھر ہم برائی کو لیں دو ایک دوسرے کے مقابل ہیں مثلاً دیکھنا یہ ہے کہ اچھائی جو ہے وہ کتنے اس کی امپورٹینس اور اہمیت کیا ہے اور یہ برائی جو ہے کتنی اس میں خرابی اور برائی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا مقابلہ کر کے اگر ایک ہی ایک ہی جیسے ہیں تو پھر برائی کو چھوڑنے کا اہتمام زیادہ کرنا ہوگا چاہے اچھائی ملے کہ نہ ملے لیکن اگر برائی ہلکی ہے اور اچھائی جو ہے زیادہ ہے تو پھر اچھائی کی ریاض کی جائے گی برائی کی نہیں کی جائے گی اس بات کو ذہن میں رکھیے میں ایک اصول بتا رہا ہوں اور کا ویسے اگر دونوں یہ ایک درجے کے ہوں گے یہ جو میں نے کہا کہ پھر برائی کے چھوڑنے کا اہتمام ہوگا یہ بہت بنیادی بات ہے اصول ہے کی اس بنیاد پر شریعت کے اور سکھہ کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ برائی سے بچنا جو ہے وہ زیادہ مقدم اور پریفربل ہوگا کسی اچھائی کو حاصل کرنے کے مقابلے میں اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی کے اندر دس مدرت جو ہے مقدم ہے جلب منفاط سے جلب منفاط کہتے ہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا دس مدرت کہتے ہیں کسی نقصان کو دور کرنا تو برائی جو ہے وہ نقصان والی چیز ہے اچھائی جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے تو فائدہ پہنچانے والی چیز کا زیادہ فکر کرنا نہیں ہے بلکہ برائی پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے اپنے کو بچانا زیادہ ضروری ہے یہ ایک اصول ہے مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب عقیدہ اللہ کی وجود اللہ کے موجود ہونے کا اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا یہ ایک عقیدہ ہے تو یہ تو اچھا ہی ہے اس عقیدے کا ماننا اور شرف برائی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ شرک کا کوئی کوئی کوئی ہمارے اوپر دھبا بھی نہیں لگنا پہ ہمارے عقیدے کو اوپر اتنا اہتمام کیا گیا کیونکہ وہ برائی اگر رہی تو یہ اچھائی کو کھا جائے گی عقیدہ توحید جو ہے وہ خالص نہیں رہے گا اور جب عقیدہ خالص نہیں تو پھر اس کے بعد کوئی خیر خیر نہیں تو یہ ایک اصول ہے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سطر کا کھولنا ہے یہ ایک برائی ہے اور انبیاء علی مسلاط وسلام کے سلسلے میں کسی عیب کا خیال کرنا کہ ان میں, ان میں یہ خرابی ہے ان میں یہ خرابی ہے ان میں یہ خرابی ہے یہ ایک دوسری برائی ہے ان دو برائیوں میں سے کون سی برائی زیادہ اہم ہے یہ ایک دیکھنے کی بات جہاں تک سطح کے کھلنے کا مسئلہ ہے یہ بھی برائی ہے مگر یہ ایک اتفاقی چیز ہے کسی ایک شخص کے بارے میں لیکن اگر کسی کی بیماری اور کسی کے دماغ کی خرابی اور اور دوسری خرابیوں کا اگر علم ہوا تو اس سے بہت سے معاملات اور متاثر ہوں گے مثلا نبی کا کے بارے میں ہے کہ اگر یہ ہوا کہ صاحب ان کو بیماری لگی ہوئی ہے تو اب یہ ہوگا کہ پتہ نہیں انہوں نے جو بات کہی ہے کہیں وہ بیماری کے زیر اثر تو نہیں کہتی ان کے دماغ پر اس کا کوئی اثر ہوا ہوا بیماری کا اس وجہ سے کہہ رہے ہوں یہ آل فال پک رہے ہوں یہ وہی وغیرہ کچھ نہیں ہے بعض کسی آدمی کو سرسام ہو جاتا بعض آدمی باعت باعت کو کسی اور بیماری لگ جاتی ہے اس بیماری کے اندر آدمی ہال پال بکنے لگتا ہے کہیں ایسی بات تو نہیں ہے اس لیے زیادہ اہتمام اس کا کیا گیا کہ انبیاء علیہ وصلاط وسلام کے بارے میں کہ وما صاحب کم یہ تمہارے جو ہیں ساتھ میں رہنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دیوانے ہیں کہیں کہا گیا یہ شاعر نہیں ہے کہیں کہا گیا یہ نہیں ہے کہیں یہ سارے جو الزامات آپ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی قریش کی طرف سے ان سب کو ایک ایک کو صاف کیا گیا کیوں اس لیے کہ اس کو اگر نظر انداز کر دیا گیا ان کے اعتراض کو تو یہ ان کا اعتراض چل پڑے گا اور پھر یہ ہوگا کہ نبی جو کچھ بول رہے ہیں دراصل یہ وہی نہیں ہے اسی دیوان پن کے اندر ہے اسی کہانت میں ہے اسی شاعری کے بڑھ بڑ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو یہی بات ہے کہ انبیاء علی مسلاط والسلام کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ کہ یہ کسی ان کو بیماری لگی ہوئی ہو ایسی کہ جو اس بیماری, اس بیماری کے زیادہ اثر کچھ بات آل فال کہہ سکتے ہوں یہ وہ بیماری کسی اور لوگوں کو لگ سکتی ہو متعدد بیماریاں ہوں اس سے امبیا کو بچایا گیا کیونکہ ان سے بہت بڑا کام لینا ہے تو یہاں اس دو, دو خرابیاں تھیں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی کو گوارا کر لیا گیا دوسری خرابی کو دور کرنے کے خاطر یہ ہے اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ جو میں نے اصول بتلایا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس لیے کہ بعض لوگ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سمجھ میں آتا نہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ہی غلط ہوگی نوزم باللہ حدیث کیسے غلط ہوگی مسلم, مسلم کے اندر حدیث آ رہی ہے تو اور سارے راوی اس کے سب صحیح ہیں تو موسا علیہ السلاط والسلام کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے تو جو لوگ اصل میں اعتراضات سے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر اورنٹلسٹ کے اعتراضات وہ ان کے لیے سب سے آسان راستہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا دامن بچاؤ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے حدیث کوئی ہر ایک صحیح تھوڑی ہوتی تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ حدیث صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کا اعتراض جب ہوتا ہے جب اصول جو ہیں وہ ذہن میں نہیں ہوتے حدسنا اسبن ابراہیم الحنظ محمد ابن حاطم ابن میمون محمد بن بکر اب محمد ابن بکر قال اخبر ابنس دوسری صنعت و دو حدسن اساخ ابن منصور محمد ابن الراف و لزو لعوما کالا اخبر و کالا ابن الراف حد ابد الرزاق کالا اخبر ابن جرائث کالا اخبر امر ابن الدینات جابر ابن عبد الله اللہ لمحہ بنیاد القاب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان هجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل اذارك على آتقك من الهجارة ففعل فقر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماس المقام فقال اذاري اذاري فشد عليه اذاره قال ابن رافع في روايتي على رقبتك ولم يقل على آتقك چونکہ وہی سطر کے کھلنے کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جو آپ کے چیچاہ ہیں تو دونوں کے دونوں پتھر ڈھونے کا کام کر رہے تھے کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں یہ ہو رہا تھا یہ کب کی بات ہے بہت شروع کی جب آپ کا بچپن تھا تو پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس جو ان کے آپ کے چچا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اپنی دھوتی جو ہے لنگی اظہار یہ اپنی گردن پہ رکھ لو پتھر کے نیچے تو پتھر کندھے پر رکھ کر کے اور لے جا رہے تھے تو اس سے زخمی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے دشواری ہوگی تو دباس نے کہہ دیا آپ سے کہ اپنا اپنی دوتی جو ہے وہ اور یہاں رکھ لو تاکہ اس پتھر اوپر رکھا جا سکے تو ذرا آسانی ہوگی تو اس سے یہ معلومات خلحش میں ننگا ہونا تو کوئی بری بات ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ کوئی مسئلہ تو معلوم ہے نہیں آپ نے ایسے کر لیا لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی چونکہ انبیاء کی اس لیے آپ جو ہیں وہ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں جو ہے آسمان کی طرف کو لگ گئیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میری لنگی میری لنگی تو پھر آپ کی لنگی جو ہے وہ آپ کے اوپر باندھی گئی تو یہ ایک حدیث ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ امبیا عالم و سلاد جو ہیں اللہ کی حفاظت میں اور عصمت میں ہوتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی یہی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ آپ نے جو کیا تو اللہ نے اس حفاظت فرمائی اور آپ کو بچا لیا ننگا تاکہ لوگ دیکھیں اس سے بچا لیا وحدثنا حد دسنا حرب قال حدثنا دسنا ابن عبادہ قال حدثنا زکری ابن اصحا قال حدثنا دسنا امر ابن الدینہ قالہ سمیت جابر ابن عبد اللہ أن رسول اللہ علام جاو ربن عبد اللہ ازارت ازارت ازارت ازارت ازارت کی روایت اس میں تھوڑی سی الفاظ کی اور تفصیل کی فرق ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر آپ دھو رہے تھے اور آپ کے اوپر آپ نے لنگی باندھ رکھی تھی تو عباس آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ بھتیجے تم اپنی لنگی کھول کر کے اگر تم اپنے موڈے پر پتھر کے نیچے کر لو تو ٹھیک رہے گا آپ نے اپنی لنگی کھول لی اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھ لیا آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اس کے اوپر پھر کہتے ہیں کہ اس کے, کے بعد سے پھر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ننگا نہیں دیکھا گیا کیونکہ آپ کو تم بھی ہو گئی اس طرح سے حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبيه قال حدثنا عثمار بن حكيم بن عباد بن هنيف الأنصاري قال أكبرني أبو ماما بن سهل بن حنيف عن المصور بن مخرم قال أقبلت قال أقبلت بهجر أحمله سقيل وعلي إذار خفيف قال فانحل إذاره ومعي الهجر لم أستطيع أن أضعه ابن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں پتھر میں دھو رہا تھا بڑا بھاری پتھر تھا اور میرے اوپر جو لنگی میں بدن پہ تھی وہ بہت ہلکی بندھی ہوئی تھی تو ہوا یہ کہ پتھر دھوتے وقت میرا یہ لنگی جو تھی وہ کھل گئی اور پتھر جو میرے ساتھ تھا میں ایسا نہ کر سکا کہ میں پتھر بھی سنبھالوں لنگی بھی سنبھالوں بھاری پتھر ہونے کی وجہ سے تو یہ ہوا کہ جہاں تک مجھے پتھر لے جانا تھا وہاں تک میں پتھر لے کے چلا گیا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کی بات ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپ اپنے کپڑا لے لو اس کو اٹھا لو جب انہوں نے پتھر وہاں پہنچا دیا جہاں تک اس کو لے جا کے ڈالنا تھا اور آپ نے فرمایا ولا تم سو اور آتن ننگے مت چلا کرو تو آپ نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ پریشانی کیا ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہدایت فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتھر چ... وہیں پھینک دینا چاہیے تھا اور اپنے سطر کا زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا تو سطر کا چھپانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے حد سنا فروخ ابن الف عبداللہ ابن محمد ابن اسماء ابائی خالہ حد ثنا مہدی وہ وہ ابن المون قال حدثنا محمد بن بن, ان الحسن سعد حسن ان بن جعفر قال رسول اللہ او حربی رسول اللہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جو آپ کے چیز بھائی ہوتے ہیں جعفر تو آپ کے چچا ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر یہ آپ کے شیزاد بھائی ہیں جیسے عباس چچا تھے اور عبداللہ ابن عباس آپ کے شجاز بھائی ہیں یہ سورت انہیں بھی تو یہ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پیچھے اپنی سواری پر مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے بڑی خاموشی سے ایک حدیث ایک بات مجھے بتلائی میں نے کسی کو بھی وہ بات اس کے بعد میں کسی کو بھی وہ بات نہیں بتلاؤں گا جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے بتلائی تھی چپکے سے میں کبھی کسی کو وہ بات نہیں بتلاؤں گا لیکن یہاں جو جو چیز ہے جس بتلانی وہ یہ کہ وہ عبد جعفر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے آپ پسند یہ کیا کرتے تھے یا تو آپ ڈھال جو ہے جس کو شیلڈ کہتے ہیں یا تو آپ بیٹھتے وقت میں اس سے پردہ کر لیا کرتے تھے یا کہیں جو ہے جو باغ ہو کسی اس کی دیوار ہو یا آپ اس کے اوٹ میں بیٹھ جایا کرتے تھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی اس کے معنی یہ ہوگا کہ میدان میں بھی ہیں تو آپ اس کا اہتمام کرتے تھے کوئی نہ کوئی پردے کی جگہ ہو جہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کریں ایسا نہیں کہ جا جہاں کھڑے وہیں وہی بیٹھ جائے چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اس سے وہی سطر کا مسئلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سطر اور چیز ہے اور پر حجاب اور چیز ہے سطر جو ہے اس کے حدود اور ہیں اور حجاب اس کے حدود اور ہیں سطر تو مرد اور عورت دونوں کے واسطے ہیں حجاب صرف عورتوں کے لیے ہے یہ قرآن شریف سے ثابت ہے تو سطر کے حدود مرد کے لیے تو ہیں گھٹنے سے لے کر ناف تک اب یہ کہ گھٹنا اس میں شامل ہے یا سطر میں شامل نہیں ہے یہ مسئلہ شوافیہ اور ہنفیہ کے نزدیک اختلاف کا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ الا کا لفظ الا رکبہ رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو الا جو ہے وہ چونکہ وہ لفظ آیا ہے اس واسطے اب اس میں اصولی بحث ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے فلانی جگہ تک تو اس سے مراد کیا ہے وہ جگہ جو ہے اس میں داخل ہے یا اس سے خارج ہے تو شفافے کہتے ہیں خارج ہے حافیہ کہتے ہیں داخل ہے تو گھٹنا جو ہے شفافے کے نزدیک سطر میں نہیں ہے لیکن گھٹنے سے فوراً بعد اوپر کا حصہ جو ہے سطر میں حافیہ کہتے ہیں گھٹنا بھی داخل ہے تو وہ ایک تو اصولی بحث تو احتیاط بھی اسی میں ہے گٹنے جو ہے اگر اس سے اس کو بچائیں گے تب تو اوپر کا حصہ بھی بچے گا ورنہ تو یہ کہ وہ بھی کھل سکتا ہے ذرا سی بحتیاتی سے تو کیوں نہ اس سے اور نیچے تک آدمی چھپا کے رکھے لیکن بارہ یہ سطر ہے عورت کا سطر جو ہے وہ چہرہ اور ہاتھ اور پیر اور اسی طرح سے سر کے بال یہ سطر نہیں ہے ان کے علاوہ پورا بدن جو ہے اس کا سطر ہو جاتا ہے لیکن حجاب جب آئین شریف میں جہاں حجاب کا مسئلہ آتا ہے ظاہر ہے کہ اگر یوں کہیے کہ جو سطر وہی حجاب وہ جو حجاب وہی سطر تو یہ تو وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اپنے اصل میں اپنے مطلب کے مسئلے نکالنے حجاب الگ چیز ہے سطر الگ چیز ہے حجاب کے لیے لفظ آیا کہ <تصفح> اور یوتنی نہ کر نفیبت اگر سطر اور حجاب ایک ہی چیز ہے تو آخر ازباج متحرک گھروں میں ٹھہرنے کے واسطے کہیں کا حکم ملا تھا سطر تو با... وہ... وہ... وہ... کیا نام ہے اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا اور اسی طرح سے پیروں کا جو ہے مسئلہ اگر یہ ستر اور حجاز دونوں سے خالی ہیں کیا خرابی تھی پھر باہر نکلنے کے اندر لیکن ان کو حکم ملا کہ ساتھ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہیں اسی طرح سے یدینین عالیہ ہندا منچلابی بین جلباب لمبی چوڑی چادروں کو کہتے ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لیں یہ کہ جب انہوں نے سطر اپنا چھپا رکھا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ مزید اور اوپر اپنی لمبی چوڑی چادر اپنے اوپر ڈالیں اس لیے میں نے کہا کہ حجاب الگ چیز ہے سطح الگ چیز ہے اب دونوں میں خربتا کرتے ہیں تو بہرحال یہ کہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنے سطر کا اہتمام کرنا چاہیے اور غیروں کے سامنے تو عورتوں کو حجاب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے بس حدنا ویب ایوب و قطع ابن حضر قالیہبن اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعیل وهو ابن جعفر ان شریق یعنی ابنو یعنی ابن ابی نمیر عن اب الرحمان ابن سعيد سعید القدع قال قالخر مع رسول اللہ صلاح یوم السمعین الى العقبہ حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عذبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلن الرجل فقال عذبان يا رسول الله ارايت الرجل يعجل عن امراته ولم يمني ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله الماء اتنی تو گرمی نہیں ہو رہی ]यisle? بلکہ یہ آواز ہی وہ کرے گی شاید اس میں آپ کے ریکارڈنگ میں گڑبڑ پڑ جائے گی تو اصل میں بہرحال فک ہے اور یہ حدیث کے جو مسائل ہیں تو وہ مسائل کی تفصیل ہم کو پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے اور صحابہ نے بھی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے اگر وہ مسائل نہ وہ پوچھتے نہ آپ بتلاتے تو ہم لوگ آج ان مسائل میں جن کے پوچھنے اور سمجھنے میں کوئی شرم نہیں ہے انہی میں جہالت کے اندر مفتلا ہیں تو جن مسائل میں ہم یہ عذر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اس میں تو شرم آتی کیسے پوچھیں کیسے سمجھیں ان میں تو پھر کیا پوچھنا ہوتا ہو تو یہ مسئلہ جو ہے یہاں وہ یہ ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے کس چیز سے ایک تو یہ ہے کہ بدن سے مرد ہو یا عورت ہو اس کے بدن سے وہ پانی نکلے جس, جس سے کہ تخلیق ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے وہ پانی کا نکلنا چاہے تو خواب کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو یا پھر ہم بستری اور جمع جس کو کہتے اس کی وجہ سے ہو تو ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ کہ اگر نہیں نکلتا وہ پانی لیکن مرد اور عورت نے ہم بستری کی ہے بغیر اس پانی کے نکالے یا نکلے انزال جس کو کہتے ہیں تو کیا پھر بھی غسل واجب ہے کیا یہ ایک مسئلہ ہے اس میں یہ حدیثیں آ رہی ہیں حدیث یہ ہے کہ ابو سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر کے دن یوم السن جو منڈے کا دن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تو منڈے کو یوم الفیر کو پبار کی طرف گئے یہاں تک کہ جب ہم بنو سالی میں ایک محلہ تھا وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ایک جو ہے وہ اطبان ایک صف اس کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز دی فخر اگر یا ضرور یا ہو وہ نکلے اس طرح سے کہ اپنی چادر سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اپنی بیوی بی کے پاس تھے اور اس مشغولیت میں تھے تو آپ کی آواز سن کر اسی حالت میں چلے آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کر کے فرمایا ہم نے کچھ جلدی کر لی اس آدمی کو پکارنے میں اور جس کی وجہ سے جلدی بھاگ کے آ گیا خیر یہ تو یہ ہوا لیکن اتبان نے اس چیز سے مسئلہ نکالا جس, کے جس کو آپ نے آواز دی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنی عورت کے پاس سے اٹھ گیا اور اس کہ وہ منی خارج نہیں ہوئی پانی نہیں نکلا اس کے بدن سے تو اس پر کوئی چیز واجب ہے یعنی غسل وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب یہ ان نمل ماں امیرن پانی پانی سے ہے یا آپ کے جو کہتے ہیں جوان کلیم جو ہیں نا وہ اسی طرح کے ہیں دو دو لفظوں میں پوری بات کہ دینا آپ نے سنا ان نمل ماں امیرن پانی پانی سے ہے کیونکہ پانی سے ہی تو غسل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نکلے گا بدن سے تو پھر غسل واجب ہوگا یہ اس کا مطلب ہے امرن ماہ ما اس کے معنی یہ ہو ہوگا کہ اگر پانی نہیں نکلا بدن سے تو پھر اس صورت میں غسل واجب نہیں یہ اس حدیث کا صاف مطلب ہے اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں اس کے معنی یہ ہو ہوگا کہ اگر ہم بستری ہوئی اور انزال نہیں ہوا پھر غسل واجب نہیں ہے یہ تو اس حدیث سے بات نکل رہی ہے لیکن آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ نہیں بلکہ یہ کہ امبستری سے بھی اصل واجب ہوتا ہے تو پھر سوال یہ کہ ان کا اس کا کیا ہوگا امام مسلم جو ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ اگر حدیثیں کسی مسئلے میں مختلف ہوں ان حدیثوں کو پہلے لائیں گے جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے امام مال امام مسلم کا ان کی رائے یہ ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس پر عمل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں اب قابل ترک ہیں یا منسوخ ہو گیا ان کا حکم تو ان کو پہلے لائیں گے اور جن کے بارے میں ان, کا ان کی تحقیق اور ان کی رائے یہ ہے کہ ان پر عمل ہے اس کے مقابلے پر جو حدیث ہیں ان کو بعد میں لاتے ہیں یہ ان کی عادت ہے امام مسلم کی تو یہاں یہی ہوا کہ یہ نما والی حدیث کو پہلے لا رہے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ دوسری حدیثیں لا رہے ہیں کہ جس سے معلوم ہوگا کہ پانی کا نکلنا ضروری نہیں ہے میز بستری سے بھی غسل فرض ہوتا ہے مزید بات میں وہاں بتاؤں گا لیکن یہاں انہوں نے ایک کام یہ کیا امام مسلم نے کہ ایک اصول بھی بتا دیا اصول ایک حدیث سے لا رہے ہیں اور اصول یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کی ایک آیت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے کسی دوسرے حکم کو اسی طرح سے حدیث بھی حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے یہ اصول جو ہے ایک حدیث سے لا رہے ہیں وہ حدیث یہاں یہ ہے حدسنا عبید اللہ ابن العاد العمبری قالحدن المعتمر کال قالح حدسن عبی کالحدسن ابولا ابن شخیر کالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث بادہ بادن کما ین سف القرآن بادہ بعضا تو یہ العلاء ابن الشقیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی حدیث کو منسوخ کر دیتے آپ کی ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کر دیتی تھی جیسا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جو اس کے مقابلے پر کوئی حکم ہے تو منسوخ کر دیتے یہ حدیث آئی جہاں تک قرآن کے کی کسی آیت کے ذریعے سے قرآن کی دوسری آیت میں آئے ہوئے حکم کو منسوخ ہونا یا حدیث کے ذریعے سے حدیث کا منسوخ ہونا کینسل ہونا اس میں تو سب کا اتفاق ہے تمام فکہ کا چاروں عمار کا لیکن بات یہ کیا قرآن شریف کے اندر آئے ہوئے کسی حکم کو حدیث سے منسوخ کر سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے تو شواف کہتے ہیں کہ نہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کے متواتر ہو کیونکہ تمام حدیثیں متواتر نہیں ہوتی متواتر کی ایک بحث میں شروع کر چکا تھا جب مسلم شریف شروع کی تھی میں نے حدیث کی قسم میں اس وقت بتلائی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا وہ تو صنعت کے اوپر موقوف ہے سند میں جتنے راوی آ رہے ہیں وہ سب مستند ہیں بڑے قابل اعتبار ہیں اور سب نے ان پر اعتماد کیا یہ تو ہے حدیث صحیح لیکن حدیث صحیح کی بھی دو قسم ہیں ایک کہلاتی خبر واحد خبر واحد کے معنی یہ ہو گئے کہ اب ایک چین سے ایک ہی حدیث آئی ختم شد اس کو کہتے ہیں خبر واحد اور خبر متواتر حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس حدیث کو یا اس حدیث کے مضمون کو اتنی بڑی جماعت اس کو روایت کرتی آئی کہ جس کے بعد اب اس کے صحیح ہونے میں اتنی تعداد کی وجہ سے بھی کوئی شبہ نہ رہا ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی چین ہیں اور ان کے تمام راوی جو ہیں سب کے سب سکہ اور قابل اعتبار ہوں اور سارے کے سارے وہ جو سلسلے ہیں سبھی ہی ایک ہی جیسے بڑے قابل اعتماد یہ ضروری نہیں لیکن اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ اب اتنی روایتوں کے آنے کے بعد اس حدیث کے یا اس مضمون کے سی ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلط علسلام کا نزول کا مسئلہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ حدیث جیسا کہ حضرت شاہ صاحب علامہ شاہ کشمیری نے کتاب لکھی اس سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سو حدیثیں ہیں اس مضمون کی اب ظاہر ہے کہ سو حدیثیں ہوگی تو وہ تو حدیث متواتر بن گیا مضمون متواتر ہے لہذا اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں وہ ناجائز ہوگا اس کے خلاف کوئی بات سمجھنا یہ کہنا یہ ہے تو حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر خبر متواتر ہے اس اور بال فرض اس میں وہ حکم حد... وہ آ رہا ہے کہ جو قرآن شریف کے خلاف ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حد... اس حدیث کے ذریعے سے قرآن کے اندر آئے ہوئے حکم کو منسوخ کرا دیا جائے یہ ہنفیہ کا کہنا ہے دلیل دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن شریف بھی تو پیغمبری نے ہم کو دیا ہے اور وہ متواتر طریقے پر ہم تک پہنچا ہے اتنے تواتر سے پہنچا ہے کہ اس میں کسی طرح کی شک اور صبح نہ رہا اسی طرح سے پیغمبر اگر کوئی بات فرما رہے ہوں اور وہ متوطر طریقۂ پر, پر آئی ہے، ہمارے پاس آئی ہے، تو حکم کے لحاظ سے تو یہ قرآن اور یہ حدیث دونوں ایک ہی درجے میں ہو گئے اگر فرق ہے تو یہ کہ اس میں الفاظ بھی اللہ کے اس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں اتنا ہی تو فرق ہے الفاظ کا فرق ہے حکم کا فرق جو ہے وہ نہ رہے گا مرتبے کے لحاظ سے یہ ہے حنفیہ کی دلیل تو اب یہاں جو خیر تو میں نے ایک اصولی بات بتلا دی مگر یہ ہے کہ یہاں ان الماء الما امن یہ ایک حدیث ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی جب تک بدن سے پانی نہیں نکلے گا اسے بے واجب نہیں ہوگا یہ تو ہوئی حدیث لیکن میں نے کہا کہ امام مسلم نے اس کو نقل تو کیا ہے آگے دوسری حدیثیں لا رہے ہیں تو بیچ میں یہ ایک مضمون اس لیے لے آیا کہ بھئی جس سے سمجھا جائے کہ الماء من الماء والی بات جو ہے یہ منسوخ ہے اب وہ حدیث کیا ہے آگے, آگے جو آ رہی وہ یہ ہے کہ پہلے تو اسی مضمون کی ایک اور حدیث سن لیجئے اور هو یہ ہے کہ حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا الشعبة عن الحكم عن دعوان ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخلد براسه يقتر فقال العلنا اعدل الناس قال نعم يا رسول الله قال اذا اعدلت او فلا يغسل عليك وعليك الوضو وقال ابن بشار اذا اعدلت او تو میرا خیال سے واقعہ تو وہی ہے جو اوپر گزرا اس میں الفاظ کی کبھی فرق ہے واقع کو جس طرح انہوں نے اس میں نقل کیا اور اس میں کچھ مزید بات دی ہے تو رابطی وہی ابو سعید خدری ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ انصار کے ایک آدمی کے پاس گزرتے ہوئے پہنچے اب چاہے تو وہی یہ واقعہ ہے اور یا پھر یہ دوسرا واقعہ ہے فارس صلی اللہ علیہ آپ نے ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرا واقعہ وہاں تو دیکھا آپ نے خود ہی آواز دی فخر آ تو وہ نکل کر آئے اور ان کے تم جلدی میں ہو یا تمہارے بدن سے وہ پانی نہ نکلے ہم بستری کے وقت میں تو تم پر غسل نہیں ہے لیکن ہاں تمہارے میں وضو کر لینا ہے تو یہ بات پہلی حدیث میں وضو والی بات نہیں اس میں وضو والی بات ہے اس میں فکا سب یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے وضو یہ تو محض اس مستحب ہے کہ وضو کر لیں تو ایک طبیعت میں وہ جو قسل اور تھکاوٹ ہے وہ دور ہو کر تازگی آ جائے گی تو اس سے اچھا اثر پڑے گا انسان کے جسم پر اور احوال پر تو وضو مستحب ہے اگر جلدی غسل نہیں کرنا ہے اسی طرح تیسری حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ آپ نے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو اپنی عورت ہم بستر ہو لیکن پھر وہ سستی کر جائے یعنی مطلب یہ کہ وہ ہم بستری پوری نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس کے بدن کو لگ گیا اسے دھو لے اورت کی طرف سے جو لگ جائے اور پھر وضو کر لے نماز پڑھ لے معلومہ وہ نہیں یہ ساری حدیثیں اس میں آ رہی ہیں لیکن یہ, یہ حدیث آ رہی جس سے उसका हुक्म मंसूख मालूम होता है और इसको तमाम फुकहा ने इस हदीस को लिया محمد بن مسن ود ابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن حسام قال حدثني أبي عن قتاده ومطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره أن نبي, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبه الاربع ثم ذهبها فقد وجب على الغسل وفي حديث مطر ولا ولم ينزل قال زهير من بين بين اش اشب العربا تو راضی کون ہے ابو رضی اللہ عنہ ابو رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب مرد عورت کے سامنے بیٹھ جائے مطلب یہ کہ اس سے ہم بستر ہونے لگے سب و جہاں تو اس نے اس کے ساتھ وہ عمل بھی کیا تو اس پر غسل واجب ہے تو یہ اتنا ایک مضمون ہوا اور دوسری روایت میں اگر اس کو انزال نہ ہوا ہو یعنی اس کے بدن سے پانی نہ نکلاؤ یہ استعمال سے ہوا کہ پانی نکلے بغیر غسل واضح ہو جاتا ہے یہ یہ تمام فکہ کا حنسیہ ہوں کے مالکیہ ہوں کے صحافیہ ہوں ہم بلی ہوں سب نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اور مسئلہ یہ لیا اور اس پہلی حدیثوں ان پہلی حدیثوں میں یا تو تعویل کی ہے یا پھر سب نے کہہ دیا کہ منسوخ ہو چکی حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشبي وذكرت سند حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الاعلى وهذا حديث قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا الا نبي بردة نبي موسى قال اختلف في ذلك رحت من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا فقد وجب الغصر قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فاوذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك فقالت لا تستحيين ان تسألني عما كلت سائرا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغصر قالت على الخبيل سقطت قال رسول اللہ صاحب شعبی حل اربا و مسل خطان الخطان فقط و جب الغسر واقعہ یہ ہے کہ ابو موسا سے روایت ہے ابو موسا شریح کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مہاجرین اور انصار کی جماعتوں میں اختلاف تھا انصار صحابہ جو تھے وہ تو یوں کہتے تھے کہ غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ دفق نہ ہو یا پانی نہ نکلے دفق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی چونکہ مرد کے بدن سے اس طرح سے نکلتا ہے جس کو جس کو کودنا کہتے ہیں دفق عربی موسیح کہتے ہیں جب تک یہ پانی نہ نکلے جب تک غسل واجب نہیں ہوتا مہاجرین کہتے تھے کہ نہیں بلکہ جب دونوں میں ہم بستری ہو گئی غسل واجب ہے وہ پانی کا نکلنا ضروری نہیں تو ابو موسا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو یوں کہا کہ اچھا میں تم کو اس سلسلے میں تسلی تسل بخش بعد بتلاؤں گا چنانچہ سے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور محنت آئے سر رضی اللہ عا کے پاس میں نے حاضری کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی میں نے کہا اماں جان یا تو یہ لفظ ہے اور یا, یا ام المنین ام المنین میں چاہتا ہوں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا مگر مجھے بڑی حیا محسوس ہو رہی تو عائشہ نے کہا کہ حیا مت کرو اس چیز کے پوچھنے میں اگر تم اپنی اس ماں سے پوچھتے جس نے تم کو جنا ہے میں بھی تمہاری ماں ہوں مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام امرمن ہے تو ساری امت کی ماں ہیں تو کوئی اگر اپنی والدہ سے مسئلہ پوچھے تو پھر جیسے ماں حیا نہیں یا ابھی حیا نہیں میں نے کہا کہ غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے تو عائشہ نے کہا کہ ہاں تم نے یہ بات ایک باخبر انسان کے سامنے رکھی ہے مطلب کیا ہے کہ مجھے اس بارے میں صحیح بات معلوم ہے اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کے زانوں کے بیچ میں آ جائے اور شرم گاہ گا سے مل جائے تو وہ غسل واجب ہو جاتا ہے یہ ہے بات جو اس حدیث میں زوج قالت ان الغسر رسول اللہ انی انا جابر ابن عبداللہ ام وہ نہیں ہے جو آپ کے صاحبزادی ہیں وہی ام کلسوم بن عقبہ ابن ابی معیت یہ وہی ہوں گی تو ان سے روایت کرتی اور غرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تو عضت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس نے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری و جمع کیا ہو اور پھر اس نے سستی کر لی ہو اور مطلب یہی ہے کہ ہم بستری پوری نہیں کی کیا ان دونوں پر غسل ہے حضرت عائشہ بیٹھی بھی تھی وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہ جو عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اور یہ تو ہم ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم غسل بھی کرتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ پانی کا نکلنا ضروری نہیں ہے یہ ساری حدیثوں نے آ کر وہ پہلی حدیثوں کو منسوخ قرار دے دیا یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کہ وضو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ہمان الرحیم حدثنا عبد الملك بن صهيب بن الليث قا... قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خالد بن زيد ان نساري اخبروا ان, اخبرو ان باو زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار قال ابن شهاب اخبرني عمر بن عبد ان عبد الله بن ابراهيم ابن, ابن قاريز اخبره انه وجد ابا هريره يتوضا على المسجد فقال انما اتوضا من اثوار اقت اقلتها لي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وانا حدث هذا الحديث انه سالا وسلم رسول بن ستی کے بیٹے خارج اپنے زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ثابت رضی اللہ انصاری انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وضو اس چیز سے ہے کہ جس کو آگ چھو لے یعنی آگ کی پکی ہوئی چیز جو ہے اس کے استعمال کرنے سے وضو کرنا ہوتا ہے یہ ہے اس حدیث کا معنی ہے مانا صاحب ابو عمر ابن عبد اللہ ابن ابراہیم ابن قارض کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے ابو رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ میں جو وضو کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ جو پنیر جو ہوتا ہے نا چیز اس کو عربی میں کہتے عقب اسوار اس کے ٹکڑے میں نے کھائے تو ظاہر ہے کہ چیز جو ہے وہ تو آگ پر پک کر ہی تیار ہوتی میں نے اس کو کھایا اس لیے وضو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وضو کرو اس چیز کی وجہ سے جس کو آگ نے چھو لیا ہے یعنی آگ کی پکی ہوئی چیز کھائی ہے تو وضو کرو یہ معلوم ہوا کہ زید بن ثابت کی ریک ہوئی اور عمر بن عبدالعزیز نے ابو حرک کی روایت بیان کی ہے اچھا ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے سعید ابن خالد ابن عثمان نے بتلایا کہ انہوں نے اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عما سے وزو کے بارے میں پوچھا مما مسط انار جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اگر اس کو کھایا جائے تو اس پر وضو اس, اس پر وضو کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول امن حضرت عائش رضی اللہ عنہا سے جو ام ممنین ہیں ان سے فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے فرمایا تھا تو بعم امام سکنار جس چیز کو آگ نے چھوا اور پکایا اس سے اس کی وجہ سے وضو کرو یہ تو ہوا ایک طرح کی حدیث ہے دوسری حدیث پڑھ پھر میں بتراؤں گا حد ابن قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علام نے ایک بکری کا وہ یہ جو کہ ہاتھ کتیف مونڈا دست آپ اس کی بکری کی دست آپ نے کھائی پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تو پہلی جو حدیث آئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ وضو کرو اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا اسی لیے اس میں علماء میں اور فکہ میں یا صحابہ میں دو رائے ہوئی ہیں ان حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کیونکہ پہلی حدیث کے راوی ہیں زید بن ثابت اور اسی طرح سے ابو حریرا اور اسی طرح سے روب بن زبیر حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھائی جائے تو وضو کرنا ہوگا اور یہ حدیث جو ہے ابن عباس کی ہے اور بھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ جو اور م... صحابہ سے ہیں میں نے گزشتہ ہفتے ایک بات یہ بتلائی تھی کہ امام مسلم کی عادت ہے کہ اگر ان کو دو مختلف قسم کی حدیثیں ملیں تو جس حدیث کے میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اگر ان کے نزدیک وہ قابل ترجیح ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں اور جن حدیثوں کے اندر وہ مسئلہ ہے کہ جو ان کے نزدیک قابل ترک ہے اس کو پہلے لاتے ہیں تو یہاں جن چیز جو وضو آنکھ اور پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرنا ہوتا ہے ان حدیث کو پیرے لائے اور بعد میں ان حدیثوں کو ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ہے تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وضو نہ کرنے کے قائل کون لوگ ہیں وضو نہ کرنے کے قائل تو سلف اور خلف اس میں سب اسی طرف گئے ہیں صحابہ کے ایک بہت بڑی جماعت ہے جن میں خلفہ راشدین ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عمر ابن الخط عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب چاروں خلفاء عبداللہ ابن مسعود ابو الدردہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر انص ابن مالک جابر ابن ثمرہ اور ابو اب زید ابن ثابت کی بھی حالانکہ روایت تو یہ آئی ہے ابو موسا ابو حریرا اوبئی ابن کعب ابو طلحہ عامر ابن ربیع ابو امامہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سب صحابہ کہ رائے یہ ہے کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے جائے تو اس سے وضور نہیں ہے اب رہ گئی یہ کہ اور یہی تابعین کے جو میجارٹی ہے ان کی بھی رائے یہی ہے یہی اسی طرح سے یہ چار و فقہ کے ہیں امام انیفا امام مالک امام شافی امام احمد اساق ابن راہوے یاحیہ ابن یاحیا ابو صور ابو خیسمہ ان سب کی بھی رائے ہے کہ صاحب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ہوتا لیکن ایک طبقہ ہے اس کی رائے رہی ہے شروع میں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ہوتا ہے جیسا کہ جو حدیث شروع میں میں نے بتلائی تھی اس کے مطابق اور یہ رائے عمر بن عبدالعزیز کی ہے حسن بصری کی ہے امام زوری کی ہے ابو قلابہ ابو مجلس ان سب کی رائے یہی ہے یہ سب تابعین میں ہیں یا طب طابین ہے اور ان کے لیے حجت وہی حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اور جہاں تک میجارٹی کا تعلق ہے ان کے سامنے وہ تمام حدیث ہیں جو امام مسلم نے کچھ کو آ... لے لیا ہے آگے اور کچھ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں رہ گیا یہ کہ یہ جس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ہوگا آخر اس کا کیا جواب ہے اس میجارٹی کے پاس اس کا جواب دو طرح سے ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ بھی ہے کہ اس وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں ہے بلکہ وضو سے مراد خالی ہاتھوں اور منہ کا دھونا ہے جس کو کلی کرنا کہتے ہیں تو اس کو بھی وضو کہا جا سکتا ہے تو یہ مجازن یہ اس معنی میں بولا جائے گا شرعی اور اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے یہ دو یہ جواب ہیں میجارٹی کے ان حدیثوں کے بارے میں بس محمد بن علی عن عبی عن ابن عباس رضی اللہ, اللہ, عباس اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کھائی یا گوشت مطلب یہ ہے کہ ہڈی والا گوشت ہوتا ہے تو اس میں عرق اصل میں کہتے ہیں میں نے ہڈی والا گوشت غلط کا عرق کہتے ہیں نلی والی ہڈی جو ہوتی ہے جس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں گودا ہوتا ہے موس ہوتا ہے وہ آپ نے یا تو وہ لیا یا پھر گوشت بوٹی پھر نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمائی یا راوی نے جو الفاظ استعمال کیے او لمت سامان آپ نے پانی کو نہیں چھوا بات وہی ہے کہ وضو نہیں آپ نے کی ہے مسئلہ وہی چل رہا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرنا ہے کہ نہیں تو یہ مضمون چل رہا ہے اس کی حدیثیں آ رہی ہیں پہلے شروع میں آئی تھی کہ جو روایتیں تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کل ودو مما مسط نار تو مما مستار جس چیز کو آپ چھوئے اس سے وضو کرو مطلب یہ کہ اس کے استعمال پر کے بعد وضو کرنا ہے یہ حدیثیں شروع میں آئی تھیں ابھی آ رہی ہیں کہ جس میں آپ کا عمل آ رہا ہے سامنے کہ آپ نے وضو نہیں فرمائی حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعيا الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحادث بقیر ابن عن ان مولا ابن عباس نبی صلیم اللہ نبی صلی اکل صلی اور عبداللہ ابن عبید ابن اب رافی ان نبی غدفان ان ابی رافع, ابن عبی غطفان ابن رافع قال رسول اللہ صلیم بتنساتی تو عمر ابن جعفر عامربن جعفربن عامربن امیہ ابدمری اپنے والد یعنی امربن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کی جو دست ہے کپ یہ مونڈا اس کو آپ دانتوں سے کاٹ کے کھا رہے تھے یا کا مطلب یہ ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے تو آپ نے اس سے کھایا افدو یا رسلا نماز کی طرف پھر بلایا گیا آپ کو اطلاع دی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کھڑے ہو گئے وہ طرح سکین اور جس چھری سے کاٹ کاٹ کر آپ اس کے ٹکڑے لے کر کھا رہے تھے وہ آپ نے پھینک دی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گوشت یا اور کوئی چیزیں ایسی کہ جس کو کاٹنا پڑتا ہو اور اس کے لیے چھری یا چاقو کی ضرورت ہو کھانے کی چیزوں میں اس کا استعمال درست ہے بے ضرورت درست نہیں ہے یہ علماء یا امام نوی بھی یہ کہہ رہے یہ معلوم ہوئی اب جب مسئلہ بتاتے ہیں نا یہ علماء خیر ہم تو طائبل ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے تو بہت تنگ کر دیا کیا, کیا جائے اب نووی ہیں اور تو ہیں سب محدث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بغیر ضرورت کے چھری کا استعمال کھانے کے چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے مخرو لکھا ہے جس میں امام نوبی کی شرح موجود ہے تو اب آج کل تو یہ فیشن ہے عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو سائنس کا دور کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی اور میڈیسن کا اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ صاحب چھو چھات اور جو چیزیں کے ہاں میڈیک میڈیکلی اگر دیکھا جائے ڈاکٹری اور طب کے لحاظ سے ہاتھوں سے کھانا صحت کے واسطے مفید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انگلیوں کے اندر ایک ایسا, ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اس سے کھانے سے ہضم جو ہے غذا کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے مفید ہے صحت کے لیے لیکن ہم تو چھوت چھات والے ہو گئے تو لہذا کیا ہو گیا کہ ہاتھ نہیں لگ رہا کھانے کو تو ایسا کاغذ لگا دیں گے کہ جو گندی چیزوں سے تیار ہوا ہے چھری کانٹوں سے کھائیں گے یہ بات جو ہے تہذیب کی ہو گئی اور بدتہذیبی بات ہو گئی ہاتھوں سے کھانا سوال یہ کہ اگر ہاتھ کا غذا کو لگنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے تو آخر وہ چھری کانٹے بھی تو کسی ہاتھ سے ہی دھلے ہوں گے سمجھ میں چلیے صاحب مشین سے دھل کے آ رہے ہیں کتنے دن ہو گئے مشین چلے ہوئے اس سے پہلے کون کیسے دھویا کرتا تھا اور ہر جگہ کیا مشین سے دھولتے ہیں آج بھی جا کر دیکھ لیجیے ہوٹلوں کے اندر اور اس کے اندر کون کرتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگتے ان تمام چیزوں کو لیکن فیشن کو ایک اصول کر کی بات بتا دینا اور اس کے خلاف کرنے کو ایب سمجھنا اس کو کیا کہا جائے آج جو ہے ہاتھوں سے کھانے کو ایب سمجھتے ہیں کوئی کھانے بیٹھ جا تو کہیں گے کہ پتا نہیں کہاں سے دیہاتی آ ہے اس کو کھانے کے بھی تمیز نہیں ہے حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ایک نظام رکھا تھا اور اسی طرح سے عدیث میں آتا ہے کہ شفا المومن, سور المومن شفا مومن کا جھوٹا جو ہے اس میں شفا ہے اب بھائی نہیں کوئی کھاتا وہ بات الگ ہے لیکن اس کو ایب سمجھنا کراہیت اس میں محسوس کرنا کیسے ہم لوگ مومن ہیں کہ نبی ایک بات کہتے ہیں ہمارا ذہن دوسری طرف چل رہا ہوتا ہے ہمیں جو وہ نبی کہتے ہیں اس میں خیر ہے ہم کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں یہ تو اس میں خیر ہو نہیں سکتا کیسے ہم لوگ مومن ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا پہلے بتائیے کہ اگر ایک برتن سے کسی آدمی نے کھا لیا ہوگا کیا کوئی ہے تیار اس بات کے لیے کہ اسی برتن میں دوسرا آدمی کھا لے جس برتن میں کسی ایک مسلمان نے پی لیا ہوگا کیا ہے کوئی تیار یعنی ایب سمجھتے ہیں تو یہ ایب سمجھنا جو ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہو یا کیا ہو اس کا ایپ سمجھنا ایمان اور اسلام کے ساتھ کیسے آخر اس کا جوڑ ہوگا سمجھ میں آتی نہیں بات تو یہ میں کہا کہ یہاں جو ہے چھری کے استعمال کا جو یہاں لفظ آیا تو فوراً امام نے وہ نہیں یہیں نیچے لکھا ہے ضرورت چونکہ بڑا ٹکڑا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو کس طرح سے توڑیں گے تو اس کا کاٹنا درست ہے بغیر ضرورت کے نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے اس میں تمہارا مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ آپ نے گوشت کھایا تھا اور پھر فلم یہ وضو نہیں فرمائی اسی طرح سے اسی میں دوسری بات آ رہی ہے کہ اس میں بھی الفاظ یہی ہیں کہ آپ نے مونڈے کا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی وضو نہیں فرمائی تیسری بھی روایت اسی کے اندر وہ ہے ابو رافع ابو رافع جو ہیں یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کا اصل نام تھا ابراہیم کسی نے کہا حرموز ان کا نام تھا کسی نے ثابت لیکن ابو رافے جو ان کی کنیت ہے اسی سے مشہور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ کے بڑی خدمت انہوں نے کی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ بھونتا تھا پیٹ کا مطلب کیا ہوا اندر کی جو چیزیں ہیں پیٹ کے اندر جس میں آت بھی آتی ہے تو وہ بھوننا وہ میں بھونتا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے تو اب ابو رافے تو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں تو ان کی روایت تو اس سلسلے میں یقیناً بہت معتبر ہوگی <تصفيق> <تصفيق> تو یہ اوپر تو تو حد... اوپر جو حدیثیں آ گئی اس میں تو مسئلہ آیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وہ ہے یا نہیں ہے اور میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ خلفہ اربع راشدین امام ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ تمام جریر القدر صحابہ جو ہیں عبد ابن مسعود ابو ابن عباس عبداللہ ابن عمر انس ابن مالک جابر ابن ثمرا زید ابن ثابت ابو مسا شری ابو حریرہ عبی ابن کعب ابو طلحہ عامر ابن ربیعہ ابو امامہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کی رائے یہی ہے اور یہی چاروں فا کی رائے ہے کہ وضو نہیں ہوگا، کرنا ہوگا بعض کی رائے یہ ہے جس میں عمر ابن عبدالعزیز حسن بصری اور امام زہری ابو قلابہ ابو مجلس ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنی ہے کہ جیسے کہ دونوں طرح کی حدیثیں آ چکی ہیں ایک جماعت نے ان حدیثوں کو لیا ہے جس میں وضو کرنے کی بات ہے دوسری جماعت نے ان کو لیا ہے کہ جس میں وضو نہ کرنے کی بات ہے اب آ مسئلہ دوسری چیزوں کا مثلاً دودھ کا مسئلہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس سے آپ نے کلی کل کر لی اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک چکنائی ہوتی ہے دودھ میں اس لیے کیا ہے کہ وہ دانتوں کو لگی رہ جائے منہ میں لگی رہے تو اس لیے آپ نے کلی کی تاکہ منہ صاف ہو جائے تو ایسی چیز کھا لینے سے کہ جس کے اثرات منہ میں باقی رہتے ہوں تو منہ کا صاف کرنا دھونا وہ اچھا ہے نماز خاص طور پر نماز پڑھ لینے سے پہلے وہ جوہرین کالحدنا خرجہ فوتی فوتی ابحدیتی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے کپڑے اپنے بدن پہ پورے لیے اکٹھے کیے مطلب یہ اچھی طرح سے تیار آپ ہو گئے پھر نماز کے لیے آپ چلے آپ کو ہدیے میں ایک روٹی اور گوشت لایا گیا آپ نے تین لوک میں کھائے اور پھر نماز پڑھی آپ نے لوگوں کو پڑھائی لیکن آپ نے پانی نہیں چھوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو وغیرہ آپ نے نہیں کی تو اس کھانے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا ابو کام الفقی حسین الجہدری حدثنا ابو اوانا ابن ابد اللہ بن محب ان, جابر سمر ان رجلن سعر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> جابر بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ وسلم اللہ سے دریافت کیا کہ بکریوں کا گوشت کھالینے, کھالینے کے بعد کیا مجھے وزو کرنی ہے آپ نے فرمایا تم چاہ وزو کر لو تم چاہو تو نہ کرو پھر اس, اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے, سے, کھانے کے بعد وزو کروں آپ نے فرمایا ہاں پھر اور وزو کرو اونٹ کا گوشت کھا لینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں بکریوں کے کیا کہتے ہیں اسے بکریوں کے باندھنے کی جگہ جو ہوگی استھان تو نہیں کہتے بکریوں کا تو بکریوں کے باندھنے کی جگہ جو ہوتی ہے جہاں بکریاں کہیں گے باڑھ بکریوں کی باڑھ جو ہوتی ہے جس میں بکریاں اکٹھی کر کے لائے وہ ٹھہرا رات کو چھوڑ دیتے ہیں بکریوں کی باڑھ میں کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ کیا میں اونٹوں کی جو کھڑے رکھنے کی جگہ ہے مبارک اس کو ان کو بولتے ہیں مبارک ایبل تو کیا میں اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں تو اب یہ دو بات ہو گئی کہ اونٹوں کے بارے میں یہ کیا ہے اونٹوں کا گوشت کھانے سے وزو کے لیے فرمانا اور اسی طرح سے جو ان کے اونٹوں کی باندھنے کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھنے سے آپ کا روکنا جہاں تک وہاں نماز پڑھنے سے روکنے کی وجہ تو یہ ہے کہ اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ ان میں تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے تو بکریوں میں ظاہر ہے کہ اتنا وہ نہیں ہوتا بکریوں کی جگہ پہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے بہ اس کے ہے کہ یہاں جہاں اونٹ بندے ہوئے ہیں وہاں اگر نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اونٹ میں چونکہ وحشت ہے اگر کہیں بدک گیا تو اس سے نمازی کو نقصان پہنچ سکتا ہے کم سے کم اس کی نماز میں ایک تو پیدا ہو جائے گی اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے آپ نے روک دیا رہ گیا یہ کہ گوشت کھانے سے وضو کرنا ہے اس میں بھی وہ پہلے کی طرح سے دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ کہ نہیں گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں جاتا اس یہ تو رائے ہے خلفا اربا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ابو عبداللہ ابن مسعود اوب ابن قاب ابن عباس ابو دردہ ابو طلحہ عامر ابن ربیہ اور ابو امامہ اور جمہور طاب اسی طرح امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی اور ان کے اصحاب جو ہیں سب کی رائے یہ ہے کہ وضو نہیں لیکن امام احمد ابن حنبل اصاق ابن راہبے یاہی ابن یاہی یحیب اور ابو بکر ابن المنظر ابن خزیمہ اور حافظ ابو بکر البحقی وغیرہ یہ حضرات جو ہیں اصحاب حدیث ان کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنا ہے تو جو لوگ وضو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے سامنے تو یہی روایت ہے اور جو, جو لوگ انکار کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک عام جب ایک حدیث آگئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں کیا ہے تو اس میں جب کوئی قید نہیں تو لہٰذا سب کے لیے ایک ہی حکم ہوگا یہ ان کا کہنا ہے رہ گیا یہ کہ اس میں جو وضو کی بات فرمائی وہ اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں بکری کے گوشت کے مقابلے میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے تو دوسومت عربی میں کہتے ہیں فیٹ فیٹ جس کو انگلش میں فیٹ تو فیٹ زیادہ ہونے سے کیونکہ منہ میں چکنائی کے اثرات زیادہ ہوں گے اس واسطے آپ نے وضو کی بات فرمائی اور وضو کا کے مطلب وہی لیا جائے گا جس کو میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ ان, ان علماء نے اس کا معنی یہ بتلائے کہ یہ وضو اصطلاحی نہیں ہے خالی منہ صاف کرنے کی بات ہے تو لغ بھی مانا ہوں گے اس طرح ہی مانا نہیں ہوں گے تو میجارٹی اسی طرف گئی ہے صحابہ کی اور فقحا کی کہ وضو نہیں ہے سوائے احمد ابن حنبل اور محدثین کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب و दूसरी سند حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه جميعا قال عمرو حدثنا سفيان بن ويين عن زهري عن سعيد و واد بن تميم عن امي شكا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع او يجد ره قال ابو بکر وزهير بن حرب في روايه ما هو عبد الله المزید یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے تو سعید اور عباد میں تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے یا تو ایک شخص نے ایک یہ آپ سے شکایت کی یعنی مطلب اپنا ایک, ایک بیماری بتلائی اور یہ کہا کہ ان کو کبھی نماز میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ گئی خیال ہوتا ہے جیسے مطلب یہ کہ خیال ہوگا بھی ہوا نکل گئی تو کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا نماز سے نہیں ہٹے جب تک کہ یہ تو آواز نہ اس کو معلوم ہو یا اس کی بو کوئی آئے میں خالی خیال ہے اور تو میں خیال سے کچھ نہیں ہوتا اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے ایک اصول نکلا اصول یہ ہے کہ ال یقین اللہ ضول یقین جو ہے وہ شک سے نہیں زائل ہوتا چونکہ وضو کی ہے یہ تو یقینی بات ہے اب اس سے یہ کہ ہوا نکلی کہ نہیں نکلی میں خیال ہے یہ شک ہے تو یقین جو ہے وہ شخص سے نہیں جائے گا باطل نہیں ہوگا جب تک کہ یقین ہی کے درجہ میں کوئی چیز دوسری نہ ہو تو اب آواز کا ہونا یا بدبو کا ہونا یہ خود یقین پیدا کر رہا ہے کہ نہیں ہوا نکلی ہے تو اس واسطے آپ نے کیونکہ یہ اس لیے بات ہے کہ شخص سے, شخص سے آدمی کا وہم جو ہے بہتا جاتا ہے اب ایک دفعہ شک پہ عمل کیا اور ابھی وضو کر کے آیا پھر معلوما پھر شک ہو گیا جن کے مزاج میں شک بڑھتا جاتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ صاحب ان کے لیے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو گیا ایک صاحب کو میں نے دیکھا تھا شک کی مزاج ہو گئے تھے بس امام صاحب نے نماز شروع کر دی ان کی وضو جاری ہے امام صاحب کی نماز بھی ہو گئی وزو ہی نہیں ختم ہو گئی دیتی تھی ان کی با ہر وقت وزو شروع کی پھر دوبارہ شروع کر دی وزو شروع کی پھر دوبارہ شروع کر دی کبھی خیال آتا تھا کہ دانتوں سے کوئی خون تو نہیں نکل گیا کبھی خیال آتا تھا کہ میری کوئی چیز پھوکے تو نہیں رہ گئی اس قدر مصیبت ان کے ساتھی میں دیکھتا تھا, دیکھتا تھا ان کو یہ مزاج میں شک پیدا ہو جانا ظاہر ہے کہ یہ پریشانی کی بات ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرما دیا شک ہے شک پہ متعمل کرو جب تک کہ یقین کی صورت نہ پیدا ہو جائے یہ تو آواز اور بدبو کا ہونا یہ تو ایک یہ بتانے کے لیے ورنہ اگر یہ یقین ہے کہ صاحب ہوا نکلی ہے چاہے آواز نہ ہو اور چاہے بدبو بھی نہ ہو تو بھی یقین سے مطلب جو ہے وہ وزو ٹوٹے گا میں شک سے نہیں جبکہ نماز میں ہے انسان ہاں نماز میں نہیں ہے اور پھر کسی کو شک ہو گیا احتیاطن کرنا چاہے وہ بات الگ ہے نماز توڑ کے بھاگنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شک کی بنیاد پر حدیلان سہے اسی طرح سے یہ بھی ہے مثال کے طور پر اس میں بہت سے مسئلے اسی طرح آئیں گے ایک شخص نے نماز شروع کی چار رکت کی نماز موسیقی. موسیقی. موسیقی. اب اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں یہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی ہے اکثر ہو جاتا ہے کیا کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ جدھر ذہن زیادہ جا رہا ہے بس یہ مثال کے طور پر اگر سیونٹی پرسنٹ خیال یہ ہے کہ بھائی نہیں میری چوتھی رگت ہے بس چوتھی ہوگی پھر وہ بال اگر وہ تیسری تھی لیکن اس کا خیال سیونٹی پرسنٹ اس طرف ہے کہ نہیں میری چوتھی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز ہو گئی چوتھی پوری کر لیں چوتھی مانی جائے گی تو یہی چیز ہے شک پہ نہ جائے زیادہ غالب گمان جو ہے اسی پر جانا چاہیے انسان کو رسول اذا علی اخرج منو فلا يخرجن من المسجد حتی اسمع او ابران سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے کوئی چیز پائے مثال طور پر ایک حرکت ہے درد ہے یا کوئی اور اس پر اس سے کوئی بوجھ اور مشکل پیش آ رہی ہو تو کیا وہ نکل جائے نماز سے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہر نہ نکلے مسجد سے جب تک کہ وہ یقین کی صورت نہ ہو آواز ہو یا بدبو ہو وغیرہ ایک مسئلہ تیسرا مسئلہ اور دسنا یاہ ابنو یاہیا وہ بکر بن ابی شعید اب امراق و ابنو ابی عمر جميعا عن ابن عيين قال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيين عن زوري عن عباد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق يتصدق على مولات لميمون بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أقصتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنا ميته فقال إنما حر ما أفلها قال أبو بكر ابن ابھی عمر فی ابن عباس رضی اللہ نما کہتے ہیں کہ حضرت محما رضی اللہ عنہا جہاں ان کی پھوپی بھی ہوتی ہیں تو ان کی ایک باندی تھی ان کو کسی نے صدقے میں ایک بکری دی تو وہ تو باندی تھی لہذا ان کو تو صدقہ دیا جا سکتا تھا حضرت میمونہ کو تو نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو ام ممنین ہیں تو اس واسطے باندی کو کسی نے صدقہ دیا بکری کا وہ بکری مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور مری بکری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ نکال لی اور اس کو دباغت دے دیتے دباغت کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹریننگ کرنا تو دباغت دے دیتے تو اس سے تم فائدہ اٹھاتے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مر مری ہوئی ہے یعنی مردار ہو گئی ہے آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے معلوم یہ ہوا کہ صرف گوشت کھانا مردار کا حرام ہے اور اس آپ کے فرمانے کا, کے معنی یہ ہوئے کہ کھال جو ہے اسکن اس کی اس کو اگر ٹریننگ کر لی جائے تو پھر دباغت دے دی جائے تو اس کا استعمال درست ہے اب اس میں جو ہے وہ یہی مسئلہ پھر آیا کہ تقریباً سے سات رائے اس میں ہوئی امام شافی رحمتہ اللہ کا کہ رائے تو یہ ہے کہ تمام جانور کہ جو کھانے میں آتے ہوں یا کھانے میں نہ آتے ہوں یعنی جن کا گوشت حلال ہے یا گوشت حلال نہیں ہے سوائے خنزیر اور کتے کے باقی سب جانوروں کی کھال کو دباغت دے کر ان کا استعمال جائز ہے کیا جا سکتا ہے اور یہ پاک ہو جاتا ہے چمڑا ظاہری طور پر بھی باطنی بھی اسی واسطے خشک چیزوں میں بھی اس چمڑا کا استعمال درست ہوگا اور تر اور بھیگی ہوئی بھی چیزوں میں بھی ان کا استعمال درست ہوگا کوئی حرج نہیں یہ تو امام امام صافی کی رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی اس میں ساتھ ہیں فرق اگر ہے تو اتنا کہ امام ابو ونیفا کتے کو بھی مستثنا نہیں کرتے ایگزم نہیں کرتے وہ صرف خنزیر کو کہتے ہیں خنزیر چونکہ نجیس العین ہے اپنی ذات سے ناپاک ہے اب انہیں کہنا یہ کہ صرف اس کا چمڑا جو ہے اس کی چونکہ ہر چیز ناپاک ہے وہ ہر چیز حرام ہے اور کتے جو ہے وہ نجیس العین نہیں ہے اپنے بعض اوساط کی وجہ سے اس کی اس میں وہ ناپاک کہا گیا ورنہ تو یہ کہ اس کی کھال جو ہے وہ اپنی ذات سے ناپاک وہ گندی نہیں اور ناپاک نہیں تو یہ آبونی فکر کہنا ہوا دو مسلک ہو گئے اور تیسرا مسلک جو ہے وہ تیسرا مسلک یہ کہ کوئی بھی چمڑا جو ہے وہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو دباغت سے پاک نہیں ہوتا یہ عضرت عمر عبداللہ ابن عمر عضرت عائشہ رضی اللہ عنہم یہ ان کی رائے یہی ہے اور امام احمد احمد احمد بن حنبل ان کے دو رائے میں سے ایک رائے جس پر فتو دیا جاتا ہے وہ یہی ہے چوتھا چوتھی رائے جو ہے وہ یہ کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو تو ان کا چمڑا تو دباغت سے پاک ہو جائے گا لیکن جن جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے ان کا چمڑا نہیں پاک ہوتا ہے یہ مسئلہ وہ امام اوزائی کا عبداللہ ابن مبارک کا ابو اور اساق ابن رحب وغیرہ کا پانچویں رائے یہ ہے کہ تمام جانور جو ہیں وہ صرف ظاہری طور پر پاک ہوتے ہیں باطنی طور پر پاک نہیں ہوتے اسی واسطے خشک چیزوں میں تو اس کے جانوروں کو ان چمڑے کو استعمال کیا جا سکے گا لیکن تر چیزوں میں بھیگی ہوئی چیزوں میں ان چمڑوں کا استعمال جن کو دباغت کر دی گئی نہیں ہو سکتا ہاں